گنہگار ہوگا گنا تھوڑی بہت سزا کے آخر میں جانا ہوگا اس کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں تو راضی ہونے والا نہیں اور اللہ میں نے فرما دیا ہم تم کو راضی کریں گے اس لیے جنت میں امت کے ہر فرد کو اول اور آخر جانا ہی ہے ہاں جو چیز روکنے والی ہے وہ صرف شرک ہے اگر شرک کیا ہوا تو نام رکھنے سے تو نیو ہی بن جاتا شرک کرنے والا تو ظاہر ہے کہ اس برادری سے نکل گیا وہ اس سفر کا مستق نہیں بلایا اور بلا کا فرمایا میرا باپ اور تیرے باپ دونوں جہنم میں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خالی تھی تک تو یہ تکلیف اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ تیرے اندر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے تیرا باپ جہنم میں ہے یہ بات نہیں تیرا باپ کفر پر مرا ہے جیسے میرے باپ کا انتقال کفر پر ہوا ہے تو اب اس کا یہ جز جو ہے کہ پیغمبر کے رشتہ بھی کام نہ آ سکا کفر جو ہے وہ رکاوٹ بن گیا ہے اگر کفر نہ ہوتا تو پھر شاید کچھ کام آ جاتی رشتے داری دسنا کتبا نظر اللہ خریشن فکال یا بنی کا أن أنقزو من النار يا بني مرة ابن قعب أن قزو من النار يا بني بد شمس أن قزوا من النار يا بني عبد مناف أن قزو من النار يا بني حاشم أن قزوا من النار يا بني عبد المطلب أن قزوا من النار يا فاطمة أن نفسك من النار فإي لا أعمل لكم من الله شيئاً. غیر انکم غیر ان لکم ابو رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وانزی رشید تقل جس کے معنی آ یہ تھے کہ آپ اپنے رشتے داروں کو اور قبیل برادری کے لوگوں کو بھی ڈرائیے اب یعنی دعوت عام تو ہو ہی رہی ہے دین کی لیکن یہ کہ ان رشتے داروں کو بھی خاص طور سے آپ ڈرا دیں تاکہ یہ نہ ہو لوگوں کو ارمیہ دنیا کو آپ دعوت دیتے پھر رہے ہیں اپنوں کی فکر نہیں کرتے تو یہ بات کیونکہ کسی بھی دعوت حق کے مزاج کے خلاف ہے یہ بات کہ صاحب دنیا میں روشنیاں پھیلاتے پھر رہے اپنوں کی ہوش نہیں اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ایسا ہو گیا جیسے اپنے گھر میں تو چوہے کودتے پھر رہے اور پڑوسیوں کے گھر میں کیا ہے وہاں کے چوہے صاف کرتے پھر رہے اور بھائی یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے اگر چوہے جو ہے بری چیز ہیں بیماریاں پھیلاتے ہیں تو پڑوس کے گھر میں جا رہے ہو دیکھنے کے لیے اپنے گھر میں تو دیکھ لو وہاں چوہے کتنے رہے ہیں ٹھیک اسی طرح سے وہ برائیاں جس کا انجام برا ہونا ہے ان برائیوں کے تعلق سے دنیا کو جو ہے اصلاح کی دعوت دینا اور اپنے رشتہ دار اور اپنے احباب اور اپنے گھر والے ان کو جو ہے ان کی فکر ہی نہ کرنا ہے یہ دعوت حق کے مزاج کے خلاف ہے اس کا مطلب ہے یہ حق کو نہیں پہچانا اور یہ حق کے لیے نہیں کام ہو رہا ہے یہ معلوم مطلب ہے کسی اور چیز کے لیے ہو رہا ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ تو حق کے مزاج کو نہیں سمجھا جاتا میں دو باتیں بتا دیتا ہوں اشتفت و مت لگائیں کسی پر یہ تو کسی دعوت کے وہ جو حق کے مزاج کو نہیں سمجھا جاتا اس لیے جو ترتیب کام کی ہونی چاہیے اس میں گڑبڑ ہوتی ہے اور یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ دین کا کام بھی برائے فیشن کر لیتے ہیں آپ کو شاید اس کا اندازہ نہ ہوگا آپ کہیں گے کہ بھائی مولوی صاحب تو بڑی بات کر رہے ہیں. لیکن ہے یہی بعض دفعہ لوگ فیشن میں بھی دین کا کام کرتے ہیں جب فیشن میں کرتے ہیں تو پھر وہ الٹا ہی کام ہوتا ہے سیدھا نہیں ہوتا تو اس لیے اللہ سبحان تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاص طور پر فرمایا اپنے برادری اور رشتے داروں کو بھی آپ ڈرائیے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور آگے کی روایتوں میں بھی شاید رہا ہوگا کہ آپ جو ہیں ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے بہرحال آپ نے وہاں نام لے لے کر کے جو قریش کے مختلف خاندان ہیں قریش تو ایک مطلب بہت بڑا ای یوں کہیے کہ قبیلہ کہیے برادری کہیے وہ برادری کے اندر بھی جیسے چھوٹے چھوٹی, چھوٹی برانچز ہوتی ہیں اس طرح تو ان سب کا آپ نے نام لیا ان سارے جو برانچز تھے قریش کی اس میں ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کیا وہ سب اکٹھے ہو گئے کیا تو عام اور کیا خاص سب آ پھر نے فرمایا اے بنو ابن اپنے آپ کو تم جہنم سے بچاؤ اے بنو مرا ابن کاب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اے عبد اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اے بنو ابد مناف اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اے بنو ہاشم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اے بنو عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور پھر خاص کر کے آپ نے فرمایا اے فاطمہ اپنے آپ کو فاطمہ کون ہے آپ کی بیٹی تو آپ نے فرمایا اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا میں اس کے بعد عام خطاب کر کے آپ نے فرمایا میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں یعنی مطلب میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا اللہ کے فیصلے کے برخلاف میں آگے آ کر کے تمہارے لیے کچھ میں کر لوں یا میں کچھ نہیں کر سکوں گا ہاں رشتے داریاں ہیں سو میں اس کا حق دنیا میں ادا کرتا رہوں گا دنیا میں تو ہے جو رشتے دار ہیں یہ مطلب نہیں کہ رشتے ناتے کوئی چیز نہیں رشتے ناتے ہیں ان کا جو حق ہے وہ میں دوں گا لیکن اللہ کے مقابلے میں میں کسی چیز کا کوئی اختیار تمہارے لیے نہیں رکھتا اس لیے خود اپنے اپنی فکر کر لو جانم کی آگ سے بچنے کے واسطے جو محنت کرنی ہے وہ تم دنیا میں رہ کے خود کرو حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا وكي ويونس بن بكير قال حدثنا حشام بن عروة عن أبي عن آئشة قالت لما نزلت وأنزر شيدتك الأقربين قام, قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفع فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شي سلوني من مالي ما شئتم یہ حضرت عائشہ سے روایت ہے وہ پہلی روایت جو تھی وہ تھی ابو رضی اللہ عنہ کی حضرت عائشہ کی روایت ہے انہوں نے کہا کہ جب یہ وانزیر رسید کلقربین یہ آیت نازل ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کھڑے ہوئے تھے صفا کے اوپر صفا کی پہاڑی اس وقت تھی تو اب جا کر کے اس کو انہوں نے ختم کر دیا اور لے لیا اس کو بلڈنگ میں وہاں جہاں صحیح ہوتی ہے تو صفا پہاڑی کے اوپر آپ کھڑے ہوئے کیونکہ اس کے ادھر ادھر ہی یہ قبائل قریش کے جو تھے آباد تھے اور اسی صفا کے ڈھلوان پر ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دولت کا تھا وہیں آپ کا مکان تھا تو اس لیے آپ اوپر چوٹی پر تشریف لے گئے صفح کی اور آپ نے ماں فرمایا اے فاطمہ بنت محمد اور اے صفیہ بنت عبد المطلف صفیہ جو ہوئیں یہ آپ کی پھوپھی ہوئی عبد المطلف کی, کی بیٹی ہونے کا مطلب آپ کی پھوپھی عزت عباس رضی اللہ عنہ کی بہن تو اے صفیہ بنت عبد المطلف اور اے بنو عبد المطلف اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں گا میرے مال میں سے تم کچھ لینا چاہتے ہو وہ لے لو یہ تم لے سکتے ہو آؤ فاطمہ کو بھی آپ نے فرمایا ہے فاطمہ تجھے جو کچھ چاہیے میرے مال میں سے لے لے وہ سب تیرا لیکن اللہ کے مقابلے میں میں تیرے کچھ کام آ سکوں گا اس کی توقع مت رکھنا حدثني هر مت هر ملتم قال حدثنا ابن قال اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني ابن المسيب وابو سلمة ابن عبد الرحمن ان باهره قال قال رسول الله صلى الله انزل علي وانزل رسالتك الاقربين يا معشر قريش اشتروا انفسكم من الله لا اغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد لا اغني الله شيئا يا صفيه عمه رسول الله صلی اللہ وسّ اللہ یا فاطمہ بن محمد سلینی تھی اللہ ابھی دوسری روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان پر یہ آیت اتری وانز رشید تقل اقرابین تو اس لیے کہ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا میں ابھی اب تک اس سوال کو نہیں لایا تھا کہ یہ جو روایتیں آئی ہیں اب تک دو روایتیں گزر چکی ہیں ایک ہے ابو حرارا کی اور ایک ہے مسئلہ یہ ہے کہ ابو حرار رضی اللہ عنہ تو مسلمان ہوئے ہیں سنسات ہجری میں اور یہ قصہ ہے ہجرت سے پہلے کا ابو ریرا کہاں سے روایت کر رہے ہیں اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جس وقت یہ واقعہ ہوا, ہوا ہوگا مکے کے اندر اس وقت تو وہ اگر ہوں گی بھی تو چھوٹی سی بچی ہوں گی تو لہٰذا یہ کس طرح سے روایت کر رہی ہیں تو یہاں اس حدیث میں آ کر اس مسئلے کو کھول دیا ہے اگرچہ یعنی یہ بات کہ محدثین یہی کہتے ہیں کہ جب صحابی کسی کوئی روایت کر رہے ہوں اور یہ بات واضح ہو کہ یہ صحابی کے سامنے کا واقعہ ہے ہی نہیں پھر کہاں سے نقل کر رہے ہیں تب بھی وہ روایت معتبر ہے اس لیے کہ صحابی دین کے معاملے میں کوئی غلط بات نہیں کر سکتے انہوں نے سنا ہوگا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی اور صحابی سے وہ نام نہیں لے رہے مگر چونکہ خود صحابی ہیں آنکھ بند کر کے ہم اس کو لے لیں گے تو یہاں یہی ہو رہا ہے کہ ابو راجا کی جو روایتیں ہیں یہاں انہوں نے آ اس مسئلے کو کھول دیا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جب ان پر یہ آیت اتری تھی تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ خود آپ فرما رہے ہیں. بات صاف ہو گئی ابو ریز اگر مسلمان نہیں ہوئے تو اس وقت نہیں ہوئے ہوں لیکن جب مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو خبر دی کہ مجھ پر جب یہ آیت اتری تھی تو ایسا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ جب ان پر نازل ہوئی آیت وانزی رشیرت تو فرمایا تھا کہ اے اے قریش کی جماعت یعنی اے قریش والو اپنے آپ کو تم اللہ سے خرید لو یعنی اپنی جانوں کو ظاہر کو اللہ سے خریدنے کا مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہے کچھ چیز دے دلا کر کے کچھ محنت کر کے اللہ سے معاملہ سیدھا کر کے اپنے جانوں کو خرید لو میں اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی کام نہیں آؤں گا لاء ان من اللہ سیا اسی طرح اے بنو عبد المطلب میں تمہارے تمہیں اللہ کے مقابلے میں ذرا کام نہیں آؤں گا اے عباس ابن عبد المطلیف جو آپ کے چچا ہیں ان کو بھی آپ نے خاص طور پر فرمایا نام لے کر کہ بھئی چچا اور بھتیجے کا رشتہ ایسا ہوتا ہے جیسے باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے اس کے باوجود میں عباس کے کام نہیں آؤں گا اے عباس ابن عبد المطرف میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے ذرا کام نہیں آؤں گا اے سفی جو پھوپی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آؤں گا اے فاطمہ بنتے محمد جو مجھ سے مانگنا ہے تمہیں میں مانگ لو مگر میں اللہ کے مقابلے میں ذرا کام نہیں آؤں گا حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا التيمية نبي عثمان عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمر قال لما نزلت وعنزل الشيطة كالقلبين قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا ثم نادى يا بني عبد مناف إني نزير انما مسلي ومسلكم كمسل رجلين رعال عدو يربو ان يسبقوه فجعال يحتف یا ابو, ابو قبیصہ ابن مخالف اور زہیر ابن امر یہ دونوں سے روایت ہے کہ جب وانزی رشید آیات اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے پہاڑ کی چوٹی پر اور اس پہ بھی آپ ایک پتھر جو چٹان تھی اس کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں سے آپ نے مناف یہ عرب میں ایک عرب میں ایک دستور تھا جب پریشانی کے عالم پریشانی کو ظاہر کرنا ہوتا تو کسی کو پکارتے ہوئے الف اور ہاں آگے بڑھا دیا کرتے تھے خاص یہ عربوں کا دستور تھا الف اور ہاں آگے بڑھا دیتے جیسے بنو عبد مناف ہے تو آپ پکارے یا بنے عبد منافع اسی طرح سے یا رجل کے بجائے یا رجلہ الف اور ہاں بڑھا دیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ایمرجنسی ہے بڑی سختی ہے فوری طور پر میری بات کو سنا جائے یہ دستور تھا عرب کا اسی طرح سے یہاں آپ اسی طرح فرما رہے ہیں یا بنو اب دے منافع میں درانے والا ہوں میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی دشمن کو دیکھے اور وہ چلے تاکہ اپنے گھر والوں کو بچا سکے اس دشمن کے حملے سے پھر اس کو یوں بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن میرے پہنچنے سے پہلے میرے شداروں پر حملہ کر دیں تو جو حالت اس کی ہوگی پریشانی کی میری بھی وہی حالت ہے اب ظاہر ہے کہ دشمن سے مراد کون ہے یعنی مطلب یہی ہے کہ بھائی شیطان میں تم لوگوں کو اگر اپنے راستے پر لے کر اور تمہیں یوں کہیے حملہ کر دے تو وہی سب سے بڑا دشمن ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ کہیں دشمن اس سے پہلے جو ہے اس کے گھر والوں پر اس کے رشتے داروں پر حملہ نہ کر دے تو وہ کیا کرتا ہے وہ بجائے اس کے کہ گھر والوں تک پہنچ کر کے وہاں جا کر کے ان کو کہے اس ڈر کی وجہ سے وہ پہلے سے چیخنا شروع کر دیتا ہے یا سبھا ہاں یہ بھی ایک طریقہ تھا رب کا کہ چاہے وہ دن ہو کہ رات ہو کسی پہاڑ پر کسی تیلے پر کھڑے ہو کر کے یا سبھا ہاں پکارا کرتے تھے تو مطلب کیا ہوا کہ رہے بھائی میں بڑی مصیبت کا وقت ہے بڑی مصیبت کا وقت ہے سب لوگ ہوشیار ہو جاؤ یہ تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس طرح سے چیخنا شروع کر دے تو بس میری بھی حالت یہ ہے کہ میں چیخ, چیخ کر کے تم کو پکارنا چاہ رہا ہوں کہ آؤ اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو حد ابو قریب محمد ابن حدثنا ابو سامان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية وعن ذرا شيرتك الأقربين منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد صفح فهتف يا صباحا فقالوا من هذا الذي يهتف قالوا محمد فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان يا بني, فلان يا بني عبد المناف يا بني عبد المطلب فاستمعوا اليه فقال ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا تخرج بصفع هذا الجبل اكنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذبا قال صلى الله عليه وسلم فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال فقال ابو لهب تبا لك اما تبا لك اما جماعتنا الا لهذا ثم قام فنزلت هذه السوره تبت يدا ابي لهب وقد دب كذا قرال عامش الى اخر السوره یہ روایت آ رہی ابن عباس رضی اللہ تو کئی صحابی اس مضمون کو مختلف انداز میں بیان کر رہے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ اتری تھی وانسی رشید الاقربین ورح تک تو اور ایک جماعت ان میں کی جو ہے مخلصین کی بھی ہے مطلب یہ ہے کہ رشتے داروں میں تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نکلے یہاں تک کہ آپ سفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے وہاں چڑھ کر کے چیخ کر پکارا یا صباحہ تو جو قریش کے لوگ ادرادر آباد تھے پہاڑ کے نیچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا یہ کون چیخ رہا ہے تو کہا گیا لوگوں نے کہا کہ محمد تو سب کے سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے خاص طور پر اس کے بعد نام لے لے کر کے قبیلوں کا اے بنو فلاں سب کو ان خاندانوں کو نام لے لے کر بھی پکارا وہ سب اکٹھے ہو گئے سب آگے پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ ایک لشکر نکل نکلا ہوا ہے اور اس پہاڑ کی دامن میں وہ موجود ہے لشکر ملٹری تمہارے خلاف تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے اگر میں تمہیں یہ بات بتر سب نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب جھوٹ کبھی نہیں بولا آپ نے تو اب جب آپ بات کہیں گے تو ہم سچا مانیں گے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سامنے کے سخت عذاب سے جو جلدی آنے والا ہے میں اس سے تم کو ڈرانا چاہتا ہوں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس پر ابو لہب نے جو آپ کے چچا ہیں ہوتے تھا ابو لہب بھی وہاں موجود تھے کیونکہ جب سب جمع ہوئے تو وہ کیسے نہ آتا ابو لہب نے کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹیں تو نے صرف اسی واسطے ہم کو یہاں سب کو اکٹھا کیا تھا ہم تو یہ سمجھو کوئی مصیبت آ رہی تیرے پر بھروسہ کر کے بھاگ کے چلے آئے اور آگے کہہ رہا کہ بچانا چاہتا ہوں اسی واسطے ہم کو جمع کیا تھا تو اس پر یہ صورت اتری تھی تبت اب الہ بن وقت تبا کہ جب اس نے کہا تھا کہ تب تب لکر یا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹیں تو عام نے سورت اتاری ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے تو یہ اس پر یہ سورت اتری تھی وہ حدثنا حد عبید اللہ ابن عمر القواریری و محمد ابنو ابو بکر المقدمی و محمد ابن عبد الملک ارم قالو حدن ابو وان عبد ابن عمیر ان عبد اللہ ابن الحارث ابن نوفل عن الاباس ابن عبد المطلب انه قال يا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشيء فانه كان يحوطك ويغضب لك قال صلى الله عليه وسلم نعم هو في ضحداح من نار ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار عبد الله ابن حارس ابن نوفل حضرت عباس ابن عبد المطلب سے روایت کرتے ہیں جو آپ کے چیچا ہیں حضرت عباس تو انہوں نے کہا کب جب مسلمان ہو گئے ہوں گے حضرت عباس چچا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچایا کون ہے ابو طالب عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی آپ کے چیچا تو چونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مرنے سے پہلے اس لیے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے تو آپ کی آپ ان کے بھتیجے تھے تو آپ نے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا ہے کچھ بھی نہ یا اس لیے کہ وہ آپ کا پورا احاطہ کیے ہوئے تھے یعنی کیا مطلب یعنی آپ کی دیکھ ریکھ کرتے تھے آپ کی کیئر کرتے رہے ہیں ابو طالب وہ لکھ اور آپ کے خاطر لوگوں سے انہوں نے جھگڑے کیے ہیں لوگوں سے لڑائیاں مول لی ہیں تو اب اس صورت میں آپ نے بھی کچھ فائدہ پہنچایا ابو طالب کو کہ نہیں رسول اللہ, اللہ فرما ہاں وہ جہنم آ, آ کے وہدا کے اندر وحدا کا مطلب کیا ہوتا ہے جب پانی جو ہے زمین کے اوپر اتنا ہو ٹخنے تخنے آ جائے اس کو کہتے ہیں دخدہ منلما وخدا جس کو آپ اردو میں یوں کہیں گے ٹخنو ٹخنو پانی تو اس کا مطلب یہاں حالانکہ یہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ پانی کے لئے لیکن آپ نے آگ کے لیے استعمال فرمایا جیسے آگ پھیلی بھی ہو تو یوں کہیے ٹخن و تخنو آگ کے اندر ہیں ابو طالب تو وہ ٹکنو ٹخنو آگ میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتے تو اتنا فائدہ ہوا اس سے معلوم ہوا کہ آگے بھی جو حدیث آ رہی ہیں اس سے بات کھلے گی کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اصل میں جہنم میں سزائیں دو طرح کی ہیں یا دو وجہ سے ہیں ایک سزا تو ہے کفر کی وجہ سے اور ایک سزا ہے بدعملوں کی وجہ سے اب آدمی جو ہیں وہ مختلف طریقے کے ہوں گے ایک آدمی وہ ہے جو مومن ہے مگر بد عمل ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کفر والے سزا تو نہیں ملے اس لیے کہ وہ کافر تو ہیں بدعملیوں کی سزا مل سکتی ہے سزا ملے گی اس کو باز نکال گے اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے جو کافر ہے اور نیک عمل ہے کافر ہے اور اچھے عمل والا ہے اس کو کفر کی سزا ملے گی اور ہمیشہ ملتی رہے گی ہاں وہ بدعملوں کی جو سزا ملنی تھی وہ نہیں ملے گی اس کو بات سمجھ میں آئے کی سزا نہیں ملے ایک شخص وہ ہے جو کافر بھی ہے اور بد عمل بھی ہے اس کی سزاؤں کا تو کچھ ٹھکانہ ہی نہیں اسی لیے منافقین جو ہیں ان کو اس واسطے سب سے زیادہ خطرناک سزا ملے گی کیونکہ وہ کافر بھی ہیں اور بدعمل بھی ہیں انل منافقین اصفلی بننا ان کی بدعملی کا کچھ ٹھکانہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو ہمیشہ اپنے تعلق سے دھوکہ دے رکھا کہتے رہے کہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں والے کام کرتے رہے حالانکہ کہ وہ ان, ان کاموں کے اندر کوئی جان نہیں تھی اس لیے کے دکھلا رہے کہ دکھلا دیکھے وہ کام تھے تو یہ ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا تو وہ تو جہنم کے نیچلے طبقے میں پہنچتے لیکن یہ ہوا کہ میرا میرے ہونے کی وجہ سے مطلب کیا ہوا میرے لیے جو کچھ انہوں نے دنیا میں اچھائیاں کی ہیں اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ گٹنوں گٹنوں جہنم کی آگ میں ہے ابن سعید قالحدن عليس عبد اللہ ابن خباب ان ابى سعيد القدرى ان رسول اللہ صحلّ ذكردہ عمو ابو طالف قال اللہ تنفا شفاعتى و ملقيام فعد فی من النار الحو كابى اگلى منہ دماغ گرمن یہ چل رہا ہے کہ شفاعت کا شفاعت سے فائدہ کس کو ہو سکتا ہے یہ اصل مقصود ہے اس باپ کا تو اس سلسلے میں یہ حدیث مضمون کی حدیث تو پہلے بھی آ گئی ہے لیکن کئی حدیثیں چل رہی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر آیا آپ نے فرمایا کہ شاید ان کو میری شفاعت قیامت کے دن فائدہ پہنچائے اور یہ کہ تلی تلی آگ میں ان کو کیا جائے گا اس طرح کے ان کے ٹخنوں تک وہ آگ پہنچے گی جس سے ان کے دماغ بھی کھولنے لگے گا تو یہاں یہ ہے کہ تلی تلی آ آ آگ میں رکھنا یعنی بہت اونچی آگ نہیں ہے صرف وہ اس کے ٹخنوں تک آ رہی ہے پیروں کی آگے جو حدیث آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ حدثنا ابو بکر ابنو ابی قال حدثنا حدسنا ابن ابی بکیر قال حدثنا زہیر ابن محمد عن سہیل ابنی ابی صالح ابي ابی عیاش عن عبی سعید خدری ان ابی سعیدری تنا علوبن علیہ نارین یغلی دماغ منحر من, من علیہ تو ابو سعید خدری کی بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نم والوں میں سب سے عدم درجے کا عذاب والا وہ شخص ہوگا کم درجے کا عذاب کہ جس کو آگ کی دو جوتیاں پہنائے جائیں گی کہ ان جوتوں کی گرمی اور حرارت کی وجہ سے اس کا دماغ بھی کھولتا و ہوگا اس میں جوتوں کا لفظ آیا ہے اسی طرح آگئی روایت آ رہی ہے کہ حدثنا ابو بکر ابن ابی عصیبہ قال حدثنا عفان قال حدثنا حمد ابن سلمہ قال حدثنا ثابت عن نبی عثمان نہدی عن ابن عباس ان, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اہون اہل النار عذابا ابو طالب وہو متعن متناعل بن علین یغلی منہما دماغو اس لیے اس سے پہلے کی روایت میں آپ نے عام فرمایا تھا کہ ادنا درجے کے عذاب والا جہنم میں وہ ہوگا جس کو آگ کی جوتیاں پہنائے جائیں گی یہاں آپ نے متعین طور پر فرمایا کہ جہنم میں عذاب میں سب سے ہلکی ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا اور ان کو دو جوتیاں پہنائے جائیں گی جس سے ان کو دماغ کھولتا ہوا ہوگا تو اس میں ابو طالب کا ذکر تعین کے ساتھ ہو گیا کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم میں ان پر ہوگا آگ روایت ہے کہ وحدسنا محمد ابن المسن وابن بشار البشار و لفظ البن المسن حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبہ کالا سمیت ابا اسحاق یقول سمیت النعمان ابن بشیر یختب وب یقول سمیت صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان احمن اہل یاداب عوم القیام الردر یوتافی اخمسی قدمی جب یغلی اغلی میں نماتی تو نعمان ابن بشیر خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جہنم میں قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا کہ جس کے قدموں کے طلبوں میں دو انگارے رکھے ہوئے ہوں گے اور جس سے کہ ان دونوں انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ کھول ہوگا تو اس میں اب تک یہ بات آئی کہ جوتیاں ہوں گی آگ کے ایک روایت میں ہے کہ وہ ٹکنو ٹکنو آگ ہوگی اور اس میں آیا ہے کہ وہ انگارے جو ہیں وہ تلو میں رکھے ہوئے ہوں گے تو یہ الفاظ کا فرق جو آ ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں پھر میں انشاءاللہ اس میں تدبیق دیتا ہوں وحدثنا ابو و بن ابو بکربی قال حدثنا ابو ابو سامان العبش عن ابی صحقان ابن بشیر کال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احوان اہل النار عذابا من له نعلانی و من نار یغلی مناغ کا ما یغل المرجل ما مایور احدا اشد من ادابن و انہ عذابا ادابن بن بشیر کی دوسری ایک اور روایت آ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کو دو جوتے پہنائے جائیں گے اور جس کے دو تسمے ہوں گے یہ سب آگ کا ہوگا تو ان جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ کھولتا ہوا ہوگا جس طرح ہانڈی کھولتی ہے اور وہ یہ خیال کرے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب کسی کو بھی نہیں ہو رہا ہے حالا اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا تو یہ تو جہنم کی تکلیفوں کا حال ہے لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ الفاظ کا جو فرق ہے اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہیں تو جوتوں کا لفظ آیا ہے کہیں آگ کے انگارے رکھنے کا لفظ آیا ہے اور کہیں جو ہے وہ یہ کہ ٹخنو ٹخنو آگ میں ہونا اس میں مطابقت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ کوئی آگ کے جوتوں سے برا یہ ہے کہ جس طرح سے جوتے پاؤں کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس سے ہٹتے نہیں بالکل فٹ ہوتے ہیں اسی طرح سے آگ جو ہے وہ ایسی نہیں کہے اس کو آدمی ٹھوکر مارے تو ہل جائے اور ہٹ جائے بلکہ وہ جوتوں کی طرح سے پیروں پر اس طرح فٹ ہو گئی آگ کہ وہ ہٹائے نہیں ہٹے گی اور برابر اس کے دماغ کو بھی کھولا رہے گی اور اس کو تکلیف پہنچاتی رہے گی یہ الفاظ کے فرق ہے اور اس فرق سے ہی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اللہ عالم اس سے معلوم ہوا کہ جو میں نے دو ہفتے پہلے جب یہ تفسیر ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ایک تو ہے جہنم میں جانا کفر کی وجہ سے اور ایک ہے جہنم کی تکلیف اور جہنم میں جانا بدعمالیوں کی وجہ سے یہ دو چیزیں ہیں تو شفاعت کا فائدہ جو ہے وہ اعمال کے سلسلے میں تو ہے لیکن عقیدے کے سلسلے میں نہیں اسی لیے ابو طالب باوجود اس کے کہ ان کے بہت اچھے اعمال تھے اس سے بڑھ کر اور اچھا عمل کیا ہو سکتا ہے کہ نبی کا ساتھ دینا اور ان کے لیے طاقت اور قوت اور سہارا بننا اس سے بڑھ کر اور کیا اچھا عمل ہو سکتا ہے تو ابو طالب کے یہ اعمال سب اچھے لیکن جو جہاں تک کفر کے تعلق ہے وہ, وہ کفر تھا اور اسی واسطے جاننے میں تو جائیں گے لیکن بد امالیوں کی سزا جو ملتی وہ اس لیے نہیں ملے گی کہ اعمال اچھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اوپر سے ہوگی تو وہ ان کے اچھے اعمال مقبول ہو کر ان کے عذاب کو کم کر دیا جائے گا حدثنا ابو بکر ابن وبی صحیح بقال حدثنا حد سپن وغیا عن داوود عن شادی ان عن مسروق عن عائشہ قلط یا رسول اللہ ابن جدعان کا نفل جاہلیہ یس الرحم ویطعم المسکین فحالزار، فحالزار کا ہو، قال صلی اللہ علیہ وسلم لا انہو لم اغفر ربلی خطیتی مسروق عائشہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابن جدعان ابن جدان جاہلیت میں تھا اور سلا رحمی کرتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا ابن جدعان جو ایک بڑا مہمان نواز آدمی تھا اس کی ہاں کی حالت یہ تھی کہ دو دیگیں ایسی چڑھی رہا کرتی تھی کھانا تیار ہوتا رہتا تھا جس میں کھانا نکالنے کے لیے سیڑھی لگا کر کے اس دیگ پہ چڑھتے تو ایسی دیگ ہم نے وہاں بھی دیکھی کی ہے کیا نام ہے اجمیر میں خاجہ صاحب کے دربار میں تو وہ سیڑھی لگا کے چڑھتے تو ابن جدعان کے پاس اس طرح دو دیگیں تھی اور مہمان آ رہے اور کھا رہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نیکی کا کام تھا کہ ہر مخلوق کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو سلا رحمی لوگوں کے تعلقات کا لحاظ کرنا اور ان کی مدد کرنا اور مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بڑے اچھے عمل تھے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ابن جدان جو جاہلیت میں تھا اور سلا رحمی کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا کیا یہ بات اس کو نفع پہنچائے گی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نفع نہیں پہنچائے گی اس لیے کو اس نے ایک دن بھی یہ بات نہیں کہی ربی فرلی خطیتی یوم الدین خدا میری قیامت کے دن مجھے بخش دیجیے تو جب عقیدہ اس کا تھا ہی نہیں اللہ پر اور آخرت کے اوپر تو ظاہر ہے کہ پھر اس صورت میں وہ جہنم کی آگ سے ان اعمال کی وجہ سے نہیں بچے گا تو جہنم میں جانا ہے ہاں یہ ہے کہ عذاب میں اللہ تخفیف فرما دیں وہ بات الگ ہے حدسنی احمد بن حمبل قال حد محمد بن جعفر حدثنا حدسوبان اسماعیل بن ابی خالد ان, قیس ان عمر بن قال سمیتو رسول اللہ, اللہ جہار آل یعنی فلانیہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بآ بلند یہ کہتے ہوئے ایسے نہیں کہ ہلکی آواز سے آپ کہہ رہے تھے غیر سرین کا مطلب کیا ہوا کوئی ہلکی آواز سے نہیں آپ کہہ رہے تھے آپ نے بالکل آواز کے ساتھ یہ بات کہی کہ سن لو وہ جو فلاں خاندان ہے وہ میرے اولیاء میں یعنی میرے تعلقات ان سے نہیں ہیں میرے تو دوست اور اہل تعلق کون ہیں اللہ اور نیک مسلمان معلوم ہوا کہ رشتہ داریاں جو ہیں وہ کچھ کام آنے والی نہیں ہے آپ کے فرمانے کا حاصل یہی ہے نبی کے رشتہ داری کیوں نہ ہو لیکن اگر کفر پر ہیں وہ نبی کے اولیاء میں نہیں ہوں گے نبی کے اولیاء میں وہ ایمان والے ہیں کہ اگرچہ خراب خونی رشتہ کوئی نہ ہو خاندانی مگر اعمال اگر اچھے ہیں یہی لوگ نبی سے تعلق رکھنے والے ہیں تو دنیا میں آپ کے فرمانے کا حاصل یہ ہوا کہ جب دنیا میں یہ صورت ہے تو پھر آخرت میں کیا فائدہ پہنچائے گا ان کو یہ نبی کا رشتے دار ہونا ایک بات یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ جن کا عقیدہ مختلف ہو اور اسی طرح سے اسلام کے واسطے نقصان دے جن کا عمل ہو ان لوگوں سے اپنی بے تعلقی کا اچھے طریقے پر اظہار کر دینا چاہیے یہ نہ ہو کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے گا بھائی کافر بھی ویسے ہی مسلمان بھی ویسے ہی یہ غلط ہے کافر کا کفر اور اس کی بدعمالیوں کی بدعمالیاں جو ہیں وہ اس کی حیثیت کو واضح کر دیں حدثنا عبد الرحمن ابن سلام ابن عبید اللہ الجہمی حدن یعنی ابن مسلم ان محمد ابن زیادہ نبی اننا رسول النا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یدخل من امتی الجنة سابعون الفاں بغیر حساب فقال رجل یا رسول اللہ ادعو الله تعالی ان یجعلنی منہم قال اللہم اجعلنی منہم ثم مقام آخر فقال یا رسول اللہ ادعو الله لی ان یجعلنی منہم قال سبق کبھی اکاشا یہاں تک تو آ چکی ہیں اب تک صفات کا مسئلہ اب آ گئی ہے کہ اس, اس امت میں کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جو بے حساب جنت میں داخل ہوں گے ان کا حساب ہی کوئی نہیں لیا جائے گا تو اس کے بارے میں ہے کہ ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جنت کے اندر ستر ہزار بغیر حساب کے جائیں گے تو ایک آدمی نے رض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے مجھے بھی ان میں شامل فرما دی آپ نے فرمایا اللہ اے اللہ ان کو بھی اس میں ان میں کر دیجئے پھر دوسرے آدمی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ مجھے ان میں کر دے آپ نے فرمایا اکاشا جو ہے وہ تم اس معاملے میں سب، تم سے سب قتل لے گئے تو معلوم ہوا پہلے شخص جو تھے ان کا نام ہے اکاشا ان کے لیے آپ نے فرما دیا لیکن دوسرے صاحب جو ہیں جب کھڑے ہوئے ان کے لیے آپ نے یہ کہہ کر کے کہ خاموشی اختیار کی کہ بھئی وہ تم سے آگے بڑھ گئے یہ دوسرے شخص کون ہیں ان کے بارے میں قاضی ایاز کی رائے یہ تھی کہ یہ صاد ابن عبادہ رضی اللہ عنہم تھے لیکن امام نو ب... ب... ب... نہیں خطیب بغدادی کی رائے یہ تھی لیکن اس کا امام نوہ بھی نے مختلف دلیلوں سے اس کا رد کیا ہے کہ صادب نے عبادہ یہ ان کا نام لیا جانا یہ غلط ہے اور بہت سے دلائل انہوں نے دیے ہیں تو اس لیے یہ بات آہ آہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ شخص کون تھے صحابہ کو معلوم تھی جو اس مجلس میں تھے لیکن محدثین اس کو نقل نہیں کر رہے واحد درسنا اب یہ کہ یہ ستر ہزار کیوں جائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہو سکتے ہیں ان کے کہ جن کی وجہ سے ان کا حساب نہ ہو مثلا ایک حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی تمام اعمال کا وزن فرمائیں گے کہ بھائی جو اس کی مقدار ہے اس وزن, وزن کے مطابق ان کو اذر ملے لیکن دو عمل ایسے ہوں گے کہ ان کا وزن نہیں ہوگا اور وہ ہے حسن اخلاق اور ایک یہ کہ اللہ کے در سے رونا اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا اس لیے نہیں کہ یہ وزن ہو نہیں سکتے بلکہ یہ کہ یہ اعمال اتنے اعلی درجے کے ہیں کہ ان کو ان کو کہا جائے گا کہ یہ ان کو تولنا ہی نہیں ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے رونا ایک قطرہ جو ہے وہ آنکھ سے نکلنے والا وہ جہنم کی آنکھ کو بجانے کے لیے کافی ہوگا ظاہر ہے کہ ایک قطرہ کو کہاں بجھایا کرتا جب کہ آپ پچھلی روایتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ ماں تو حالت یہ ہے کہ اگر پیرو پیرو بھی آگے تو اسے دماغ کھول رہا ہے تو اتنی سخت اور تکلیف دہ آگ جو ہے اس کو ایک قطرہ کیا بجھائے گا لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت کی بات ہے تو اس لیے یہ حضرات جو ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے تو ایسا نہیں کہ اللہ میں ویسے ہی کسی کو ہکا دیں گے جنت میں جاؤ بس ہمارا اور یا پھر یہ کہ ان سے کوئی تعلق اور رشتے داری ہے بلکہ یہ کہ ان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے ان کو ان کا حساب ہی نہیں دیا جائے گا اور وہ بے حساب جنت میں جائیں گے وحد ثنی ہر منۃح قال اخبر ابن واب قال اخبر یون ابن شہاب قال حدنی سعید ابن مسعد انا باہر حدسع قال سمیت و رسول اللہ صلاح وسلم یقول رسول اللہ الله رج منهم فقال یا رسول منهم فقال رسول اللہ ابکاش ایسا کہ واقعہ وہی ہے لیکن اس میں الفاظ کا فرق اور تھوڑی تفصیل ہے کہ ابو ریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جنت میں میری امت کی ایک جماعت جائے گی اور وہ ستر ہزار ہوں گے ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودہویں رات کے چاند میں چاند روشن ہوتا ہے تو ایسی روشنی ان کے چہروں سے نکلتی بھی ہوگی ابو حر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عکاشہ ابن محسن اسدی قبیلہ بنو اسد کے تھے وہ کھڑے ہوئے اور ان کے اوپر کھال تھی یعنی چمڑا تو چمڑے کا ایک لبادہ ایسے ہی انہوں نے ڈال رکھا تھا معلوم ہوا کہ بچارے غربت میں ہیں اسلام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں نہ پہننے کا خیال ہے نہ کھانے کا خیال ہے بہت سادہ طبیعت یہ ہے ان کی حالت تو انہوں نے رس کیا یارسول اللہ اللہ میں تو کلون فقام اوکا فقال اللہ جالنی منحم کالا کالا فقامی کالا سب اوکاش میں غرض کر رہا تھا کہ ان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ یہ بے حساب جنت میں جائیں گے اس حادیث میں آ گیا ان کے اعمال کیا ہے تو عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت کو ابن سیرین محمد ابن سیرین لے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میری امت کے ستر ہزار بغیر حساب کے جائیں گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے آپ نے فرمایا وہ وہ ہوں گے جو علاج معالجہ چوبیس گھنٹے کچھ نہیں کرتے کسی بھی معاملے میں بس اللہ پہ بھروسہ کرتے یہ ہیں وہ لوگ تو اس پر اکاسک کھڑے ہوئے اور وہ یہ بات آگے جو ہوئی وہ پیش آئی اس سے ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور روایتوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ علاج معالجہ ہو تو دوا علاج ہونی چاہیے بلکہ یہ کہ اگر تعویذ وغیرہ بھی ہوں اور داویز صحیح ہوں تو اس میں بھی کوئی نہیں یہ روایتیں آتی ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کا علاج بھی فرمایا ہے یہاں تک کہ یکتبون کا لفظ ہے یکتبون کہتے ہیں داغ دینے کو بعض بیماریوں میں داغ دیا کرتے تھے تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ خراب خون جو ہے وہ جل جاتا ہے یا جو بھی ہوتا اس داغ سے ان بیماریوں کو فائدہ ہوتا تھا تو یکتبون اسی کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ بھی دیا ہے کسی صحابی کو مشکات کے اندر وہ روایتیں آئی ہیں اور یہاں یہ ہے کہ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ معلوم ہوا کہ علاج اور معالجہ اور تعویذ وغیرہ کرنا یہ کچھ بھی نہیں کیا جانا چاہیے بڑی اعلی درجے کی بات اصل میں اس سلسلے میں یہ ہے کہ علاج معالجہ دراصل ایک تدبیر کے درجے کی چیز ہے جو عام لوگوں کے واسطے ہے کہ وہ صحیح علاج کریں تدبیریں کریں کیونکہ دنیا تدبیروں دنیا میں اللہ نے تدبیریں رکھی اسباب رکھے ان اسباب کو اختیار کیا جانا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص اس کے اندر اتنی پختگی ہو اتنا جماع ہو طبیعت میں کہ وہ اسباب کا محتاج اپنے کو نہ رکھے اور مسبب الاسباب ہی سے اپنا تعلق مضبوط قائم کر لے تو ظاہر کی تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے یہ عام آدمی کو نصیب نہیں ہو سکتی نہ عام آدمی سے اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے میں کتنی مرتبہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ طبیعتوں کے فرق سے احکام جو ہیں وہ بدل جائیں گے یہی واقعہ میں پہلے بتا چکا ہوں اس کو میں پھر دہراتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملیہ صحابہ کے ساتھ ان کی طبیعتوں کی رعایت سے تھا ان کو جو ہدایت دیتے تھے یہ دیکھتے تھے کہ ان کی طبیعتیں کیا ہیں مثلا یہی سعد نے عبادہ رضی اللہ عنہ ہیں ان کے بارے میں سعد نے نبی وقاص رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں ہے کہ جب ان بیمار ہوئے سخت تو آپ مزاج پور سے تشریف لے گا حرض کے رسول اللہ میرے پاس کافی مال ہے دو باغات ہیں اور میں سب کے سب جو ہیں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں وہ سمجھ رہے تھے کہ بس اب انتقال ہو جائے گا بیماری ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں کیا میری لڑکی ہے شادی ہو گئی اب کچھ رہا نہیں ہے اس لیے میں سب اللہ کے راستے میں دیتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں تو عرض کے یا رسول اللہ دو تہائی آپ نے فرمایا نہیں عرض کے نصف آدھا فرمایا نہیں تو پھر انہوں نے کہا ایک تہائی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک تہائی دے دو مگر یہ بھی زیادہ ہے اور اس پر فرمایا کہ بچوں کو مستغنی چھوڑنا یہ اچھا ہے اس سے کہ وہ محتاج رہیں یہ تو آپ کا ایک عمل ہے دوسرا سبھی کو معلوم ہے مختلف تقریروں میں سن چکے ہیں کہ غزبے تبوک کے موقع پر جب آپ نے فنڈ ریز کیا تو آپ کی خاص نظر تھی کیا, کیا کیا آ رہا ہے کیونکہ اس وقت ضرورت تھی اس غذبے کے واسطے تو اس میں اگر عمر بن خطاب سے پوچھتے ہیں کیا لایا جی آدھا لیا ہر چیز کے دو دو حصے کر دیا کہ حصہ گھر چھوڑ دیا ایک لیا آپ نے ان کو نہیں روکا اس سے آگے بڑھ کر کے ابو بکر سے پوچھتے ہیں تم کیا لایا کہ جس جی سبھی سمیٹ لایا بس اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ دیا آپ نے ان کو نہیں روکا تو آخر یہ تضاد جو ہے یہ کیوں ہے یہ تضاد دراصل طبیعتوں کے فرق کی وجہ سے ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون کس طبیعت کا ہے ابو بکر صدیق اس مقام پر ہیں کہ ایک دمڑی گھر میں نہ ہو کھانے کو ایک ریزہ گھر میں نہ ہو ان کی طبیعت کے سکون میں فرق آنے والا نہیں وہ تنگیوں میں خوش ہیں لہذا اس واسطے آپ ان, کو ان کے ساتھ معاملہ ہو, اسی طرح فرما رہے ہیں تو اصل میں عام مسلمانوں کے واسطے تو یہ ہے کہ وہ تدبین اختیار کریں کھانے کے واسطے پینے کے واسطے پہننے کے واسطے جاب کریں بزنس کریں مزدوری کریں محنت کریں اور بیمار ہو تو دوا علاج کریں یہ سب ہے اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے اختیار کیے تاکہ کوئی ناجائز نہ سمجھے لیکن اگر کوئی شخص خود سے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو مستغنی کر لے تو اس کو اس پر لانتان ہوگی اور یقیناً یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہوگی حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا حشيم قال أخبرنا حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير قال فقال, فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة قلت أنا ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت فما قال فماذا صنعت قلت استرقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم الشعبي قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلامي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمت فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إلا رفع إذ رفع لي سباد عظيم فظننت أنهم أمتي فقير لي هذا موسى وقومه ولكن أنظر إلى, الفق إلى الأفق فنظرت فإذا سباد عظيم فقير لي أنظر إلى الأفق الآخر فإذا سباد عظيم فقير لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهضه فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يصلون الجنة بغير حساب والعذاب فقال بعضهم فلع فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يسركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فقال عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من الذين من الذي تخوضون فيه فاق برو فقالحم الزین اللہ قون ولا سرکون ولاء تطیر فقام اکاش ابن محسن فقال مقام رجرآن سبق اکاشا حدیث اصل جو مضمون ہے وہ تو پہلے بھی آ یہاں اس روایت میں تھوڑی تفصیل بھی ہے اور واقعے کی نوعیت تفصیل کے ساتھ حسین ابن عبد الرحمن حسین سواد سے یہ کہتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا سعید ابن جبیر مشہور تابعی ہیں زبردست محدث ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں تو ان کے پاس تھے یہ حسین ابن عبد الرحمٰن تو انہوں نے یوں کہا کہ گزشتہ رات جو ستارہ ٹوٹا تھا اس میں سے تم میں سے کس نے دیکھا اس کو تو میں نے کہا کہ میں نے دیکھا تو رات کا ایسا وقت ہوگا کہ عام طور پر لوگ اس وقت جاگتے نہیں ہیں ایسے وقت میں وہ ستارہ ٹوٹا ہوگا تو اس لیے پوچھا تم میں سے کس نے دیکھا تو میں نے کہا کہ میں نے دیکھا اور بخدا میں نماز میں نہیں تھا کہ اس وجہ سے یہ صورت ہوئی ہو لیکن مجھے بچھو نے کاٹ لیا تھا تو اس کاٹنے کی وجہ سے میں جاگ رہا تھا اور وہ ستارے کا ٹوٹنا میں نے دیکھا تھا اس کے بعد جو کہا کہ تمہارے جو بچھو نے کاٹا تو تم نے کیا کیا تو میں نے کہا کہ میں نے اس پر جو ہے اس کی دعا اور وظیفہ جو وہ میں نے پڑھ کر کے اس کا علاج کیا تو سعید ابن زبیر نے کہا کہ یہ تم نے کام کس کس وجہ سے کیا کہ جو تم نے پڑھ کر کے پھونکا تو یہ ایسا کہاں سے تم نے یہ کیا انہوں نے کہا کہ ایک حدیث کی وجہ سے کہ جو ہم سے امام شعبی نے یہ حدیث بیان کی شعبی جو ہیں یہ بھی تابعین میں ہیں اور بڑے اونچے درجے کے محدث ہیں تو ہم سے جو حدیث بیان کی جس شعبی نے اس حدیث کی بنا پر میں نے یہ اپنا علاج وظیفہ پڑھ کے کیا تو سعید ابن زبیر نے کہا کہ شابی نے کیا حدیث بیان کی تھی میں نے کہا کہ ان سے ہم سے حدیث بیان کی تھی برید ابن حسب علیہ کی روایت سے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ لا رقیت علام حمی او ہم او ہوم کہ یہ جو وظیفہ اور دعا جو ہے وہ صرف نظر لگنے یا ڈک والے جانور کے کاٹنے کی صورت میں بقیہ اور کسی چیز میں یہ دعا وظیفہ نہیں ہے تو یہ حدیث چونکہ تھی اس بنا پر میں نے بھی اپنا علاج کر لیا تو انہوں نے اس پر کہا سعید ابن جبیر نے کہ جو کچھ سنا اور اس کے مطابق کیا اچھا کیا لیکن ہم سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے حدیث بیان کی انہوں نے فرم... آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں عالم بالا کی جو مشاہدات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم مثال کی کرائے جاتے تھے ان میں یہ ہوا کہ پچھلی تمام امتیں آپ کے سامنے پیش ہوئیں تو میں نے کچھ نبی دیکھے ان کے ساتھ چھوٹی سی ایک جماعت ہے ایک نبی دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک آدمی ہے کسی کے ساتھ دیکھا کہ دو آدمی ہیں اور ایسے بھی نبی دیکھا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی آدمی نہیں معلومہ کوئی ایمانی نہیں لایا ان پر اچانک کیا ہوا کہ میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت وہ لائی گئی مجھے خیال ہوا کہ یہ میری امت ہوگی کیونکہ بہت بڑی جماعت ہے مجھ سے کہا گیا کہ یہ تو موسا اور ان کی قوم ہیں علیہ السلام اور لیکن ذرا تم اور افق کی طرف یعنی ہورائزن کو طرف کو دیکھو تو میں نے دیکھا تو وہاں ایک بہت بڑی جماعت ہے پھر مجھ سے کہا گیا کہ ذرا اور دوسرے ہورائزن کی طرف دیکھو یعنی سامنے تو وہاں میں نے دیکھا کہ بہت بڑی جماعت ہے کہا گیا یہ تمہاری امت ہے اور ان کے ساتھ اور ستر ہزار ایسے لوگ ہیں کہ جو جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے یعنی سیدھے جنت میں چلے جائیں گے پھر آپ اپنے گھر میں تو لے گئے یہ فرما کر تو لوگ اب غور کرنے لگے صحابہ یہ حدیث سننے کے بعد کہ یہ لوگ جنت میں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جائیں گے کون لوگ ہوں گے ان میں سے بعض نے کہا کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں کس نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اسلام ہی میں جو پیدا ہوئے بحالت اسلام یعنی مطلب یہ کہ انہوں نے کفر دیکھا ہی نہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اور اللہ کے ساتھ انہوں نے شرک نہیں کیا بالکل تو یہ وہ لوگ ہوں گے کچھ لوگوں نے کچھ اور باتیں کی مطلب یہ کہ مختلف باتیں صحابہ آپس میں کر رہے تھے اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے فرمایا تم کس چیز میں آپس میں غور و فکر کر رہے تھے لوگوں نے بتلایا کہ ہم یہ باتیں کر رہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو نہ علاج معالجہ کریں گے نہ وظیفہ دعا کریں گے نہ جادو منتر کریں گے بس اپنے رپے پروسا ہی کریں گے تو اوکاشا ابن محسن رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا فرمائیے کہ مجھے ان میں کر دیں آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو پھر ایک اور آدمی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا فرمائیے کہ مجھے ان میں کر دیں آپ نے فرمایا اوکا تم سے سبقت لے گئے اتنا مضمون تو پہلے بھی آیا تھا لیکن تفصیل واقعی کی تو اس سے معلوم ہوا کہ علاج اور معالجہ کرنا کسی بیماری میں یہاں تک کہ ساپ اور بچھو وغیرہ کے ڈسنے میں بھی اسی طرح کوئی وظیفہ پڑھ کے دم کرنا سب جائز ہے لیکن اعلی درجے کی چیز یہ ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ ہو کیونکہ وہی دراصل شفا دینے والے ہیں اور اس دعا علاج میں بھی تو وہی اصل اثر ڈالیں گے تو یہ بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے حدثنا حد بن سری کال اخبر حدسنا ابو الحبس انبیس انبن محمون ان عبد اللہ قال, قال لنا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اما تردون ان تردو ربع اہلی جن قال فکبرنا ثم قال اما تردو ان کون و سلوس اہلی قال کالا مقال ان نیل ارجو انتکون اہل جن وسا اخبر ذالک بل مسلمون فی بیگا فیصورۃ اسبد اور او مسعود رضی اللہ عں سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کیا تم اس بات راضی ہو یعنی خوش ہو کہ تم جنت والوں میں چوتھائی تم ہو یعنی ساری جنتیں جنت میں جتنے لوگ ہوں گے ان کے ون فورتھ تم ہو کیا تم اس پہ راضی ہو تو ہم نے تکبیر کہہ دی اللہ وکبر بڑی بات تھی کہ ساری امتوں میں ہم مسلمانوں کی تعداد اس امت کی تعداد جو ہے اتنی ہو جائے جنت میں کہ وہ چوتھائی کے تک پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ تم اہل جنت کے ایک تہائی ہو اور تعداد بڑھ گئی تو رابی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اس وقت پھر تکبیر کہی پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے تو امید یہ ہے کہ تم آدھے ہوں گے یعنی آدھی جنتیں سب ساری امتوں کے لیے اور آدھے تم لوگ ہوں گے پوری جنت میں تو اور میں تمہیں یہ بھی بتلا دیتا ہوں کہ کفار کے مقابلے میں مسلمان جو ہیں یعنی دنیا میں کافر زیادہ ہیں مسلمان کم تو ان کی مثال ایسی ہے یعنی عدد کے لحاظ سے جیسے کالے بیل کے اوپر ایک سفید بال ہو یا اسی طرح سے کالے بال پورے سفید بیل کے اوپر ظاہر ہے کہ کتنا ملینز اور بلینز بال ہیں ان میں سے ایک بال جو ہے وہ کس طرح سے نظر آتا ہے نمایاں اور اپنی تعداد میں بھی کم لیکن پھر بھی نمایاں نظر آتا ہے اسی طرح سے یہ امت تعداد میں چاہے تمام امتوں کے مقابلے میں دنیا میں کم ہو لیکن یہ اپنے پہچان کے لحاظ سے سب سے الگ ہوگی اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ مسلمان جو ہے وہ تمام امتوں میں سب سے الگ پہچانے میں ہونے چاہیے جس طرح سے سفید بال کالے بیل کے اوپر الگ سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح مسلمان جو ہے تمام امتوں کے اندر الگ سے پہچانا جانا چاہیے یہ بات کے صاحب ہم آئسولیٹڈ نہیں ہونا چاہتے پھر, پھر کہہ گئے کہ مسلمان ہمیاں اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ سب سے الگ پہچانا جائے اور ہم اسی کو بڑی بات سمجھتے ہیں کہ ہم آئسولیٹڈ نہ ہوں بس ہو <تصفيق> حدثنا محمد بن المسنى ومحمد بن بشار واللوزل بن المسنى قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الشعب عن أبي إسعاق عن أبر بن ميمون عن عبد الله قال قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحضا من أربعين رجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قال قلنا نعم فقال ترضون أن تكونوا سلس أهل الجنة فقلنا نعم فقال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وزاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس المسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعلة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعلة السوداء في جلد الثور الأحمر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے میں تھے تقریباً چالیس آدمی تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی ہو گئے کہ تم اہل جنت کا چوتھائی ہو یعنی تین چوتھائی دوسری امت میں اور ایک چوتھائی اس امت کے لوگ ہو جائیں تو ہم نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی ہو گئے کہ اہل جنت کا سلوس یعنی تہائی ہو تو دو تہائی دوسرے ایک تہائی اس امت کے لوگ ہم نے کہا کہ جی ہاں آپ نے اس کے بات فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے میں تو اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ تم نصف اہل جنت ہو گے یعنی 50% پرسینٹ اور امت کے نیک لوگ ساری امتوں کے اور آدھے جنت میں جو ہیں یہ مسلمان تو تعداد جو ہے وہ اس امت کے اہل جنت کی بڑھ گئی اور یہ فرمایا کہ یہ اس طرح کے جنت میں کو نہیں داخل ہوگا مگر جو مسلمان ہو اسلام لائے ہوا اور تمہاری حالت یا تمہاری حیثیت یا تمہاری تعداد اہل شرک کے بیچ میں ایسی ہوگی جیسے سفید بال کالے بیل کے جسم کے اوپر ہو اس کی چمڑی پر اب کتنے تو بال ہوتے ہیں ان بالوں میں ایک بال ہو تو کیا اس کا مقابلہ ہوا کوئی پرسنٹیج کیا ہوا یا کالا بال لال بیل کے جل میں کہ دنیا میں کفار اور مشرقین ہمیشہ زیادہ رہوں گے اور اہل جنت یا اہل اسلام جو ہیں وہ ان کی تعداد بہت کم ہوگی تو اس لیے اس کے ماننے میں یہ کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے کہ آخر جنت میں اتنے لوگ کیسے کس طرح پہنچ جائیں گے حدثنا محمد ابن عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا مالک و ابن مغول عن ابی صاحق ابن عن عبد اللہ قال قطب رسول اللہ صلاحر قبتی اللہ خلجن اللہ نقص المسلم اللہ هل بلخت اللہ مشحد مسود ہی کی بھی روایت ہے رسول اللہ وسلم نے خطبہ دیا تقریر فرمائی اور آپ اپنی کمر کی ٹیک لگائے ہوئے تھے چمڑے کے ایک خیمے کے ساتھ تو آپ نے فرمایا کہ سنو یہ بات کہ جنت میں صرف ایک مسلمان جان ہی جائے گی اس کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ میں نے پہنچا دی ہے بات کو اے اللہ گواہ رہیے کہ میں نے پہنچا دیا بات کو مطلب کیا ہوا کہ ایمان اور اسلام جو ہے اس اس کے قبول کرنے میں غفلت نہ بڑھتی جائے جنت میں اسلام کے بغیر نہیں جا سکتا کوئی شخص یہ بات کہ صاحب فلاں آدمی تو بہت اچھے تھے بڑے اچھے اچھے کام کرتے تھے جنت میں ضرور جائیں گے کہاں کو جائیں گے جب تک کہ اسلام اور ایمان نہ ہو ہندوستان کے ایک لیڈر کے بارے میں کہ صاحب وہ بہت اچھے تھے وہ تو یوں قرآن کا حوالہ دیتے تھے اور سیرت کا حوالہ دیتے تھے اور مسلمانوں سے بڑی کا خیال کرتے جنت میں جائیں گے جنت بھی ہمارے اختیار کی چیز ہوگی جس کو چاہ اٹھا کے دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرما دیا تھا کہ مسلمان ہی جنت میں جانے والا ہے نفس سے اور فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم چوتھائی اہل جنت کے چوتھائی ہو ہم نے کہا کہ ہاں یار رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ تم پسند کرو گے کہ تم اہل جنت کے تہائی ہو ہم نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا میں تو امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کے نصف ہو یہاں شطر کے لفظ ہے وہاں نصف کے لفظ ہے تو شطر جو ہے اس کے معنی نصف کے آتے ہیں اور تم اپنے غیر امتوں کے مقابلے میں تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے ایک کالا بال سفید بیل کے بدن میں یا اسی طرح سفید بال کالے بیل کے بدن میں ہو تو جس طرح سے اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ تعداد دنیا میں مسلمانوں ہی کی کم رہے گی دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ دور سے ایسے پہچانے جاتے ہیں جس طرح سے ایک بال بدن میں دوسرے مختلف رنگ کا ہو تو اس کو پہچاننے میں دقت نہیں ہوتی حدثنا عثمان ابنو ابی سعبی قال حدنا جریر انیل احمدی صالح ان سعید قال قال رسول اللہ علیہ وسلم یقول اللہ وزلی آدم فیقور البیک وسعد ولقرفی اخرجنار کال وماسنار النار قال, وما النار قال, قال من كل الف الفن تعین قال فضا کا حین یشیب الصغیر و تذا و کل ذات حمل حملہ و ترنہ سے سکارا و مہم بے الله شریف کالا فرسطم کالو یا رسول الرجل فقال رسول اللہ صلاح اب شروع یادی نفسی بے انتم انتق اہل جن فہمیدر سمہ کال ولدی نفسی بدی انیلا کون ان سر صحل جن فہمدن الله وقبرنا ثم قال والذي نفسي بيدي إني لا أتمو أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في الأمم كمسل شعرة البيضاء في جلد, جلد الثور الأسود أو كالرقمة في زراء الحمارة ابو سعید خدری سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ اے آدم تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے لبئی کو سعادی کو القی رفیع اس کے معنی کیا ہوئے حاضر ہوں اور سننے کو سعادت سمجھتا ہوں اور ساری بھلائی آپ ہی کے اختیار میں ہے ادب ہے بڑے جب اللہ سے بات ہو رہی ہے تو عربی عربی کے اندر یہی محاورہ تھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ حدت معاذ کو پکارا تھا یا معاذ انہوں نے بھی اسی طرح جواب دیا کو وسعد یا رسول اللہ تو یہ عربی میں ادب ہے کہ جب کوئی بڑا پکارے تو وہ کہے کہ میں حاضر ہوں اور سننے کو سادہ سمجھتا ہوں اور ولقی رفیع ادعک ساری بھلائی آپ ہی کے قبضے میں ہے تو اللہ تعالی نے فرمائیں گے کہ جہنم کے گروپ کو نکالو تو آدم علیہ السلام نے راوی نے کہا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا وہ ماباس النار کہ وہ جہنم کا گروپ کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ ہر ایک ہزار میں ایک ہزار ہر ایک ہزار افراد میں نو سو ننانوے تو نو سو ننانوے جہنمی ہوئے ایک ہزار میں سے ایک رہ گیا وہ ہے جنتی سے اس لیے زیادہ تعداد جہنمیوں کی ہوگی آپ نے فرمایا یہ اس وقت کی بات ہوگی جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے یعنی سختی اتنی ہوگی کہ بچپن میں جو ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کھلا ہوا پھول ہے کلی ہے لیکن جب سخت گرمی پڑے تو وہ کلیاں بھی کیسی مرجھا جاتی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کلیاں نہ رہیں بلکہ پھول جو ہیں اب ان کی عمر پوری ہو گئی تو ایسے ہی بچے بھی اس وقت بوڑھے ہو جائیں گے اس وقت کی سختی کے حالم میں وہ تو و کل ذاتی حمل ہم اور جس کو بھی ہر وہ جاندار کے جو پریگنٹ ہو چاہے وہ انسانوں میں ہو یا جانوروں میں ہو وہ اس وقت کی سختی کی وجہ سے اپنے حمل کو گرا دے گی وہ ترنہ سا سکارا و ماہوم بے سکارا ولاکن آزاب اللہ شدید یہ سورہ الحج کی شروع کے اندر کی آیت ہے كل و تدا کلو ذاتی حمل سکارا مام سکارا ولاکنہ آزاد اللہ شریف اسی کو فرمایا اور لوگوں کو دیکھیں گے کہ ایسے ہیں جیسے نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے مگر اللہ کا عذاب سخت ہوگا وہ عذاب کی سختی لوگوں کے ہوش آواز خراب کیے رہے گی تو راوی کہتے ہیں کہ یہ جب آپ نے فرمایا تو یہ لوگوں پر تو بات بہت بھاری ہو گئی سب کانپ گئے کہ کیسا سخت وقت ہوگا اور نو سو ایک ہزار میں کے جہنم میں ہوں گے ایک ہوگا ہزار میں کا ایک بچنے والا تو اس لیے صحابہ تو پریشان ہو گیا رس کے یا رسول اللہ ہم میں سے وہ کون ہوگا وہ ایک آدمی جو ہے تو ہم میں سے کوئی ہوگا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوشخبری حاصل کر لو خوشخبری لو تم اس بات کی کہ یاجوج ماجوج تو ہزار ہوں گے اور تم میں سے ایک آدمی ہوگا مطلب یہ کہ تم تو جنت والے ہوں گے لیکن مت سمجھو کہ آخر نو سو ہزار آدمی وہ کون آپ نے فرمایا ماجوج تو یہ قرب قیامت میں یہ نکلیں گے سب مشرق اور کافر ہوں گے اب یہ کون ہیں ان کے بارے میں حدیث نے تو وضاحت نہیں کی ہے محدثین اور علماء جو ہیں خود یہ امام نوبی اور اسی طرح سے قاضی جو ہیں وہ صاحب شفا ان کے اقوال ملتے ہیں کسی نے کہا کہ صاحب یہ حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام کی نسل سے ہیں مگر یہ ماں ہوا کے نسل سے نہیں بلکہ وہ مٹی سے پیدا کر دیے گئے آدم علیہ سلاط وسلام کا نطفہ کہیں گر گیا مٹی میں تو اس سے پیدا ہوئے ظاہر ہے کہ اس طرح کی بات ہے کسی نے کہا کہ یہ آ یافس ابن نو کے اولاد سے ہیں تو سام اور حام کے اولاد تو دنیا میں پھیل گئی جس کی نسلوں میں ہم لوگ ہیں اور مختلف قومیں ہیں لیکن یافس کے اولاد جو ہے وہ کئی نظر نہیں آتی تو یافس ابن نو کی اولاد میں سے ہوں گے بار مختلف اقوال ہیں لیکن صحیح بات ان میں سے کوئی بھی قابل اعتبار اور اعتبار نہیں ہے یہ وہاب ابن منبع اور مقاطل ابن سلیمان یہ اسی طرح سے قابل احبار جو ان علماء میں تھے صحابہ صابئین میں کہ جو یہودیت سے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یہ ان کے اقوال ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے مجھے تو اس بات کی امید ہے کہ تم اہل جنت کے چوتھائی ہو گئے تو ہم نے اللہ کے حمد کی اور تکبیر کہی اللہ اکبر پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے مجھے تو اس بات کی امید ہے کہ تم اہل جنت کے ایک تہائی ہوگے اس پہ بھی ہم نے اللہ کی تعریف کی اور تکبیر کہی پھر آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں تو اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کے آدھے ہوں گے اور تمہاری مثال تمام امتوں کے مقابلے میں ایسی ہوگی جیسے سفید بال کالے بیل کے جلد میں یا ایک گدھے کے آ, ایک لیگ کے اوپر جیسے کوئی نشان پڑا ہوا ہو یہ آپ نے فرمایا یہاں تک کتاب الایمان ختم ہو گئی ہے اب یہاں سے کتاب و اور پاکی اور اس کے بعد پھر عبادات کے ابواب شروع ہوتے ہیں حدثنا إسهاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيا أن زيدا حدثه انا أبا سلام حدثه نبي مالك العشري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأاني أو تملأ ما بين السماع والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك کلنا سی اقدو فبا او اموقوا حدیث میں یہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں قرار دیا جاتا ہے خدا آپ نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم مجھے جوامع الکلم دیا گیا جوامع الکلم کا معنی کیا ہے کہ لفظ تو ایک ایک دو دو ہیں لیکن وہ الفاظ جو ہیں وہ پورے لمبی چوڑی تقریروں کو سمیٹے ہوئے یہ ہے جوام الکلیم اس حدیث کو بھی دیکھیے تو دو دو لفظوں میں کتنے کتنی باتیں آپ نے فرما دی ابو مالک ایک سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی جو ہے وہ نصف ایمان ہے شطر کا لفظ ہے اور شطر پچھلے حدیثوں میں بھی آ چکا میں نے بتایا تھا اس سے مراد نصف ہے اتحر شطر المان تو پاکی جو ہے وہ نصف ایمان ہے کیا معنی ہے پاکی نصف ایمان کے با نوابی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لحاظ سے کہ جس طرح سے ایمان کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا اسی طرح سے پاکی کے بغیر مثلا نماز اور دوسری عبادتیں جو ہیں تلاوت قرآن ہوئی چھونا ہے قرآن کا یہ ساری چیزیں پاکی پر موقوف ہیں تو اور انہی عبادتوں یہ عبادتیں جو ہیں یہ سب کے سب حصہ ہیں ایمان کا تو جب وزو پر یہ پاکی پر یہ سارے چیزیں موقف ہوئی تو اس لیے اس کو نصف ایمان قرار دیا گیا لیکن غور کرنے سے ایک بات اور سمجھ آتی ہے اور وہ یہ کہ اصل میں ایمان جو ہے وہ ہے ہی خود پاکی کا نام جس کو کہنا چاہے پیورٹی جو ہے اندر کی صفائی اور ستھرائی وہ ایمان سے ہوتی ہے لیکن اندر کی صفائی اور ستھرائی مکمل نہیں ہوگی جبکہ ظاہر کی صفائی اور ستھرائی نہ ہو پاکی نہ ہو تو جب ظاہر اور باطن دو آدھے آدھے حصے ہو گئے تو وزو کے ذریعے سے تو ظاہر کی صفائی ہو رہی جیسے ایمان کے ذریعے سے باطن کی صفائی ہے اس طرح سے دیکھا جائے تو یہ نصف ہو جاتا ہے تو اس کو نصف ایمان اس لیے بھی اللہ ہوم لیکن بہارا جس سے پاکی کا کے احتم, کی اہمیت معلوم ہوئی کہ آ, انسان کو پاکی کا خیال کرنا چاہیے اسی واسطے اسلام نے مستقل اسلام, اسم, اسم, شریعت کی تمام کتابوں میں مستقل ایک چیپٹر طہارت کا اسی واسطے رکھا گیا ہے کہ پاکی کی بڑی اہمیت ہے اب افسوس یہ کہ اس وقت ہم مسلمان جو ہیں وہ نئی تہذیب اور نیا فیشن جو ہے اس میں آ کر کے ہم پاکی کا اہتمام نہیں کرتے آپ کہیں گے یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی جو میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ ایک تو یہ بات ہے کہ پاکی کے یہ معنی نہیں ہے کہ کپڑے ہم نے صاف پہن لیے پاکی کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے روز جو ہے غسل شاور لے لیا دیکھنا یہ کہ ناپاکی سے ہم اپنے آپ کو کتنا بچا رہے ہیں اپنے اپنے بدن کو اپنے کپڑوں کو یہ دیکھنے کی بات ہے آپ کو وہ حدیث تو یاد ہوگی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ کہیں سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دو قبریں جو ہیں وہ راستے میں آئیں تو آپ نے فرمایا انما زبان ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے وما زبان اب ان اور ان کو کسی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا ایک تو وہ تھا جو, جو بیک بائٹنگ کرتا تھا نمیمہ اور دوسرا جو ہے وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا تو قطرے چھینٹے جو ہیں وہ اس سے نہ بچنا یہ ہے وہ بات اب فقاع بے یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر ایک درہم کے برابر ناپاکی لگی بھی ہو بدن کے تو مطلب یہ ہے کہ اس سے نماز ہو جائے گی کپڑے کو لگی بھی ہے مثلاً تو نماز ہو جائے گی معاف ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب چھینٹوں سے بھی آدمی بچنے ہی رائے ایک عادت پڑ گئی تو عادت اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اب اہتمامی مت کرو عادت ہونی چاہیے اپنی حد تک ناپاکیوں سے بچنے کی لیکن اگر نادانستگی میں لگ گیا ہے یہ پتا ہے کہ لگ گئی مگر صفائی اور دھونے کا موقع نہیں ہے انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی اگر ایک چوتھ ایک درہم کے برابر ہے یہ ہے اس کا مطلب تو میں کہہ رہا تھا کہ اب ہم لوگوں کی حالت کیا ہے کہ جب ہمارے کپڑے جو ہیں پینٹ ہوئی یا پائجامہ ہوا وہ ٹخنوں سے نیچے ایڑیوں سے نیچے جا رہا اور ہم جا رہے ہیں واش روم میں تو ہمارا آخر وہ جو کپڑا نیچے کو لٹکا ہوا ہے وہ وہ گندے پانی کو چھورا کے کہ نہیں چھورا اور اسی سے ہم آئے اور اپنی نماز بھی پڑھ لی کہاں کی پاکی رہ گئی تو پاکی کپڑا اہتمام ہونا چاہیے بڑے مسائل پاکی سے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ اسی لیے فقہ اور شریعت کی کتابوں میں موجود ہیں تو فرمایا گتور و شطرالعیمان والحمد اللہ تمل المیزان اور الحمد جو ہے یہ تو ترازو کو بھر دے گی وہ کون سی ترازو جس میں آمان تولے جائیں گے قیامت کے دن وہ سبحان اللہ و الحمد للہ تملآن اور سبحان اللہ الحمدللہ جو ہیں یہ بھی دونوں وہ جملے ہیں کہ جو بھر دیں گے تو یہ بھرنے سے مراد کہیں کو ہے یہ تو اسی ترازو کو بھرنا ہے اور یہ فرمایا کہ تمل امابین سما ابلاد یہ اپنی عظمتوں کے لحاظ سے ایسا ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز کو جیسے بھر دے تو اگر الحمدللہ و سبحان اللہ کی حقیقت دیکھی جائے تو یہ اتنی عظیم ہے ایک اور حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان فی المیزان سبحان اللہ وبی حمدی سبحان اللہ العظیم تو آپ نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ زبان پہ تو بہت ہلکے ہیں لیکن یہ ترازو میں بڑے بھاری ہوں گے وہ ہیں سبحان اللہ و حمدی سبحان اللہ العظیم تو اس لیے دنیا میں ہم کو کیا معلوم کہ بھائی ان الفاظ کی کیا حقیقت ہے لیکن خلوص کے ساتھ مانا کی رعایت کرتے ہوئے ذہن کو مانا کی طرف متوجہ کر کے اور خلوص کے ساتھ ان کلمات کو پڑھا جائے تو اس کی بہت بڑی قیمت ہے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ کوئی شخص جب سبحان اللہ ایک مرتبہ کہتا ہے تو جنت جو ایک میدان ہے اس میں ایک درخت لگ جاتا ہے تو اس واسطے بزرگوں کے ہاں جو یہ ہے کہ بھائی ایک تسبیح سبحان اللہ کی ایک تسبیح الحمدللہ کی ایک تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ لیا کرو تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ ان چیزوں کو مذاق اڑاتے ہیں کہ صاحب تصویر لے کے بیٹھ گئے بھائی تصویر لے کے بیٹھنا کا سوال نہیں سوال ان الفاظ کا ہے ہر آدمی جب سو مرتبہ ایک بات کہے گا تو اللہ کے یہاں بھی اس کی قیمت ہے اور پھر یہ کہ ایک لفظ کو جس کے ایک معنی ہے جس کے کچھ اثر ہیں سو مرتبہ اس کو ہر دن کہے گا کیسے اس کے دل پر اور اس کے دماغ پر اور اس کی طبیعت اور اس کا اثر نہیں ہوگا تو وہ نور اور فرمایا کہ نماز جو ہے وہ نور ہے یعنی نور ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح سے روشنی انسان کو برائیوں سے اور آفتوں سے بچاتی اندھیرا ہو تو کہیں بھی دھم سے گر جائے لیکن روشنی میں کہاں کو گرے گا اسی طرح سے نماز جو ہے وہ اس کو روشنی ہونے کے اس اعتبار سے کہا گیا کہ وہ ان سلا رتنہان الفاحشہ ابر من کر نماز برائیوں سے روکتی ہے تو برائیوں سے تو روکے گا جب جب آدمی کو برائی نظر آ رہی ہے تو جیسے روشنی میں کوئی چیز نظر آتی ہے اسی طرح سے نماز کی برکت سے انسان برائیوں کے پہچان کر لے گا اور ان سے بچنے کی کوشش کرے گا تو نماز کو نور اس لحاظ سے بھی کہا اور اس لحاظ سے بھی کہ نماز کے ذریعے سے ایسی نورانیت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے کہ جو غیر نمازی کے مقابلے میں وہ خاص طور پر پہچانی جاتی ہے اس کے چہرے بشرے پر آخر پانچ مرتبہ وہ وضو کر کے پاک ہو کر کے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور قرآن شریف پڑھے گا اس کی روشنی نورانیت ہوگی نہیں ہوگی اپنوں سے کوئی آدمی ملتا ہے چہرے پر پرشاس آتی ہے چہرے پر خوشیاں ہو جاتی ہیں سمجھا تو پہچانا جاتا ہے کہ آدمی خوش ہے کیوں بھائی اپنے اپنوں سے ملے ہیں تو بہت خوش ہو گئے چہرہ کھیل گیا ہے تو اللہ سبحانہ و تارک جن کو اپنی بندگی کا احساس کے ساتھ جب اللہ کے سامنے جائے گا کیسے اس کو خوشی حاصل نہیں ہوگی اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا معرفت میں اضافہ ہوگا یہی تو وہ نورانیت ہے تو اس لیے پانچ مرتبہ جو نماز پڑے گا اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا اس کو وہ نورانیت حاصل ہوگی تو اسی اس کو قرآن شریف میں فرمایا کہ وہ سیماؤں فی وجوہی میں نسری سجود کہ ان کے چہروں پر نشانات ہیں سجدوں کے وہ نشانات سے مراد وہی نورانیت ہے جو کثرت سجدے کی وجہ سے چہروں پر آ جاتی ہے نورانیت تو نماز کو نور فرمایا اور فرمایا صدقہ جو ہے وہ برہان ہے یعنی دلیل ہے حجت ہے اس بات کے واسطے کہ یہ آدمی جہنم سے بچایا جائے گا تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب انسان کو, کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو قرآن شریف تو اس کے سر کی طرف سے آتا ہے اور نماز اس کے دائیں طرف سے آتی ہے اور روزہ اس کے بائیں طرف سے آتا ہے اور زکوٰۃ اس کے پیروں کی طرف سے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کسی طرف سے بھی اب جو ہے کوئی عذاب آنا بھی چاہے تو یہ روکتے ہیں قرآن کی طرف اگر سر کی طرف سے آئے کے تھا ہاٹو اٹوٹو میں نہیں آنے دوں گا اگر دائیں طرف سے آئے تو نماز روکتی اس عذاب کو اسی بائیں طرف سے آئے تو روزہ روکتا ہے عذاب کو اگر پیروں کی طرف سے آئے تو زکوٰۃ روکتی عذاب کو تو یہ یہ جو صدقہ ہے یہ حجت بن جاتا ہے انسان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے واسطے ایک بہت بڑی دلیل ہے اسی لیے ایک اور حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ السخی قریب من اللہ قریب المین الجنّ واعید المن قریب الناس و بعید من من النار کہ سخی جو ہے وہ اللہ سے قریب جنت سے قریب لوگوں سے قریب جانم سے دور تو اس جو صدقہ دے رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ سخی ہے اور فرمایا کہ صبر جو ہے وہ روشنی ہے یہاں ضیاء کا لفظ ہے تو روشنی ہے معلوم ہوا کہ نور سے مختلف ہے وہاں نماز کو نور کہا گیا نور خاص قسم کی روشنی ہے اور صبر کو ضیا کہا گیا جو دنیا کی روشنی جس طرح سے ہوتی ہے تو صبر کے نتیجے میں انسان کو ایک ایسی روشنی حاصل ہو جاتی ہے کہ جس میں انسان پھر پریشان نہیں ہوتا اور اس کو حقیقت دنیا کی اور آخرت کی محسوس ہونے لگتی ہے ول قرآن حجت الکا و اور قرآن جو ہے وہ حجت اور دلیل ہے یا تو تمہارے حق میں یا تمہارے مقابلے میں یعنی قرآن کو اگر پڑھت پڑھتا رہا کوئی انسان اپنی زندگی میں اور اس پر عمل کرتا رہا تب تو یہ قرآن اس کے حق میں حجت بن جائے گا اور اگر قرآن کو اس نے چھوڑے رکھا نہ پڑھا نہ سمجھا اور نہ عمل کیا تو قرآن جو ہے اس کے مقابلے میں مدعی بن کر قیامت میں کھڑا ہوگا تو اس لیے یہ دلیل ہے تمہارے حق میں یہ مقابلے پر اور آپ نے فرمایا کہ سارے انسان صبح جب ان کی ہوتی ہے تو ان کا بزنس شروع ہوتا ہے کیا یہ تو اس نے اپنے آپ کو بینچ ڈالا کیونکہ وہ کیا ہے؟ بزنس کرتا ہے اپنی جان کا تو اب یا تو اس نے چھڑا لیا اپنی جان کو یا پھنسا لیا اپنی جان کو کیا مطلب چھڑا لیا اور پھنسا لیا یعنی مطلب کیا ہوا کہ صاحب اگر لین دین صحیح ہے تو بزنس کامیاب ہے اگر لین دین میں غلطی کر رہا ہے تو بزنس فیل ہے تو اسی طرح سے یہ جان جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے خریدار بنتے ہیں حالانکہ وہی دینے والے ہیں جان کے لیکن اللہ خریدار بن جاتے ہیں اور انسان جو ہے یہ اپنی جان کا سودا کرنے والا ہے اگر صحیح لین دین ہو گیا تو چھٹکارا مل گیا اس کو اسی لیے قرآن شریف میں بھی الفاظ ہیں ان اللہ الجن اللہ جو ہیں ایمان والوں سے اس کی ان کی جانیں جو ہیں وہ اور ان کے مالوں کو خرید رہا ہے کس چیز کے بدلے میں جنت کے بدلے میں اسی طرح سے سورہ میں اے ایمان والوں میں تمہیں ایک ایسی تجارت اور بزنس بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے تم اینب اللہ و رسول و تجاحد اللہ تو یہ ایک, ایک طرح کی بزنس ہے جو انسان ہر دن اپنی جان کے سلسلے میں کرتا ہے اللہ سے تو یہ تو اس نے چھڑا لیا اور یہ اپنے آپ کو پھنسا لیا بس مضمون سے ہے کہ جس کی موت کفر پر ہوئی ہوخلا عبد اللہ ابن عمر علی ابن عامر فکال اللہ تط اللہ علی ابن عمر قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لاتقبل سلاۃم بغیر مصب اب مصب اب بن, بن سعد سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ابن عامر عبداللہ ابن عامر جو تھے ان کی وہ بیمار تھے تیمارداری کے لیے مزاج پوچھنے کے لیے گئے یہ بسرا کے گورنر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ابن عامر نے عبداللہ ابن عمر سے کہ اے ابن عمر تم میرے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے مطلب یہ دعا کریں میرے واسطے تو بیمار ہوں اور موت سامنے ہے تو میرے لیے دعا کریں تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی یعنی پاکی کے بغیر اور نہ صدقہ جو ہے وہ خیانت کے ساتھ قبول ہوتا ہے اور تم جو تھے وہ بصرا پر حاکم تھے اور گورنر تھے <tries> یہ بات کہی اب <tries> عبداللہ حضرت ابن عمر نے توبن عمر کے فرمانے کا حاصل یہ ہے کہ تم چونکہ گورنر رہے ہو لوگوں کے حقوق تم سے متعلق رہے ہیں اس میں گڑبڑ ہوئی ہے اس صورت میں آہ لوگوں کا صدقہ قبول نہیں ہوتا تو دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی جس حالت میں صدقہ نہیں قبول ہوتا اس حالت میں دعا بھی قبول نہیں ہوتی تو یہ ان کو بتانا تھا حاصل یہ تھا کہ یہ نہیں کہ دعا نہیں کرنی تمہارے لیے دعا تو کافروں کے لیے بھی ہوتی ہے مشرکین کے لیے بھی ہوتی ہے فاسق فاضل کے لیے بھی ہوتی ہے سبھی کے لیے دعائیں ہدایت کی جاتی لیکن ان کو دراصل یہ حدیث سنا کر کے ان کو متوجہ کرنا تھا کہ بھائی یہ توبہ کی طرف متوجہ ہوں کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اور دوسروں کے حقوق میں کوئی کمی نقصان ہوا ہے ان کی طرف سے اس کے لیے توبہ مانگے اپنی غلطی کا احساس ہو اور پھر دعا کی جائے تو وہ اس کا فائدہ ہوگا یہ تو ہے اس حدیث کا حاصل لیکن یہاں اس حدیث کو لائے ہیں اس کے اس حصے کے لیے کہ نماز بغیر طہارت کی قبول نہیں ہوتی چونکہ یہ کتاب و تہارت چل رہی معلوم ہوا کہ پاکی جو ہے وہ بہت عام ہے جیسے پچھلی حتیث میں کہا تھا کہ اتحر شطر المان تو ایمان کا آدھا حصہ جو ہے وہ تہارت اور پاکی ہے اس واسطے یہاں اس کو لائیں کہ نماز قبول نہیں ہوتی تو ایمان سے بھی اس کا رشتہ ہے پاکی کا اور نماز سے بھی اس کا تعلق ہے کہ نماز موقوف ہے پاکی پر پاک نہیں ہے تو نماز نہیں قبول ہوگی حدثنا محمد ابن بن جعفر قال حدثنا شعبہ دوسری صنعت و حد ابو بکر ابن عبی صعیبہ قال حدثنا حسین ابن علی ان زائیدہ کال ابو بکر وبکی حد دسنا اسرائیل کل ان سما کے ابن ہر بحادر اسناد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حدثنا محمد بن رافق قال حدثنا ابن عراف قالحسنا عبدالضاق ابن حمام حدثنا معمر بن راشد الحمام عن ابن عنبا وحب ابن منب قالح ما حدثنا ابو حریر عن محمد رسول اللہ صلہ وسلم فضک احدیث منحا و کالہ رسول اللہ صلہ وسلم لا صلات صلات احدكم اذا احدث احاددم ازاحدہ ابو حر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی نماز قبول نہیں ہوگی جب وہ ناپاک ہو حدث ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے ناپاکی کی دو صورتیں ہیں ایک ناپاکی تو بڑی کہلاتی ہے جس سے کہ غسل واجب ہو اس ناپاکی کو تو جنابت کہتے ہیں اور ایسے آدمی کو جنوبی کہتے ہیں کہ وہ جنوب ہے اس لیے کہ جنابت اس کو لگ گئی ہے اور چھوٹی ناپا کی جس سے غسل واجب نہیں ہو وہ تو ٹوٹا ہے اس کو حدث کہتے ہیں کہ جب جیسے واش روم جانے سے ہوتا ہے یا ہوا نکل جائے پیٹ سے تو وہ اس سے ماخلہ زمین السبیلین دو راستے ہیں دونوں راستوں سے کوئی چیز بھی نکلے گی وہ تو ٹوٹ جائے گا تو اس کو حدث کہتے ہیں تو فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو حدث ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ وضو نہ کر لیں وضو جو ہے یہ اصل میں وضاعت سے ہے مزدر اس کا وضاعت ہے جس کے معنی آتے ہیں خوبصورتی اور صفائی ستھرائی چونکہ وضو جو ہے وہ آدمی کو صاف ستھرا اور پاک صاف کر دیتا ہے اس لیے اس کو وضو کہتے ہیں تو ایسا کرنے سے آدمی سترا ہو گیا. کیے بغیر نماز قبول نہیں ہوگی باقی مسئلے حمران مولا عثمان أخبره أن عثمان بن عفان دعا ببضوء, ببضوء فتوضع فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنصر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبضأ نحو وضوء هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبضأ نحو وضوء هذا ثم قام فرق عركتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذبه قال ابن الشهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبق ما يتبضأ بأحد للصلاة <تصفيق> عطا ابن عزید لیسی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہمران نے خبر دی ہمران جو ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے انہوں نے یہ خبر ان کو یہ حدیث اور واقعہ سنایا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا دا بھی ودو ان کا لفظ ہے اصل میں جب واؤ کے پیش کے ساتھ ودو کہا جائے تو اس سے مراد ہے وہ پانی جس سے وضو کیا جائے اور وضو جو ہے یہ جس پاک ہونے کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ وضو کرنا تو یہ وضو انہوں نے پانی منگایا وضو کا وضو کرنے کے لیے پھر اس کے بعد انہوں نے وضو کی تو کس طرح وضو کی عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دونوں ہاتھ ہتیلیاں جو ہیں یہ پہنچ یہ دھوئے تین مرتبہ پھر کلی کی منہ میں پانی لے کر اور وسطن سرا اور ناک میں بھی پانی لے کر جھڑکا چھڑکاؤں سے یہ کیا پھر انہوں نے اپنے منہ کو دھویا تین مرتبہ پھر اپنے دانے ہاتھ کو منہ تک دھویا تین دفعہ پھر بائیں ہاتھ کو بھی کوہنیوں تک دھویا تین دفعہ پھر اپنے سر کا مساح کیا پھر اپنے دانے پیر کو دھویا ٹخنوں تک تین مرتبہ پھر بائیں پیر کو بھی دھویا اسی طرح سے یعنی تین مرتبہ پھر انہوں نے فرمایا حضرت عثمان نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا جیسے میں نے وضو کی ہے یہ اور اس کے بعد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے میری وضو کی طرح سے جو میں نے اس وقت کی ہے جس نے ایسی وضو کی پھر کھڑا ہو کر کے اس نے دو رکعت نماز پڑھی اس طرح کہ اس نے اس ان دو رکعتوں میں اس کے, اس کے نفس جو ہے اس نے خلل نہیں ڈالا مطلب یہ کہ بڑی توجہ کے ساتھ اور اطمینان خضو کے ساتھ نماز پڑھی وہ ما تقدم من بھی اس کے پچھلے گنا جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ وضو جو ہے وہ کوئی آدمی نماز کے لیے اگر مکمل اور پورا وضو کرے تو وہ اس طرح وضو ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اصل میں جتنی حدیثیں آ رہی ہیں مختلف کتابوں میں اس میں کہیں تو تین مرتبہ دھونے کا ہے جیسے اس میں ہے کہیں جو ہے دو مرتبہ دھونے کا ہے کہیں ایک مرتبہ دھونے کا بھی ہے کہیں یہ بھی ذکر ہے کچھ اعضا کو تین مرتبہ دھویا کچھ کو دو مرتبہ کچھ کو ایک مرتبہ حدیثیں مختلف ہیں تو ان حدیثوں کو جوڑنے کی کیا صورت ہے یہ جو ابن شہاب زہری جو ہیں ان کا قول امام مسلم نقل کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا وضو ہے جو کوئی اگر نماز کے لیے وضو کرنا چاہے یعنی مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہے کہ بیان جو... جو... جواد کے واسطے تو ساری صورتیں ایک مرتبہ دھونا یہ ادنا درجہ ہے وضو کا ہر بدن کا پورا حصہ منہ ہے ہاتھ ہیں ایک ایک مرتبہ دھو لیجئے وضو ہو جائے گا مگر یہ کہ اس میں آ... اس بات کا خطرہ ہے کہ بھائی کوئی حصہ سوکھا رہ جائے تو اگر تھوڑا سا بھی سوکھا رہے گا وضو نہیں ہوئی اس لیے دو مرتبہ اور اچھا ہے اور تین مرتبہ دھو لینا ظاہر کی صورت میں پورا اطمینان ہو گیا تو تین مرتبہ کا دھونا اعلیٰ درجہ ہے یہ ورنہ جائز تو دو مرتبہ اور ایک مرتبہ بھی ہے یہ ہے ان ساری حدیثوں کو جمع کرنے کی صورت ایک مسئلہ تو یہ ہوا دوسری بات یہ ہے کہ وضو جو ہے اس کے غسل تو واجب, واجب ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ناپاکی ہو تو ناپاکی ہونے کے ساتھ غسل واجب ہوتا ہے اور چاہے کوئی عبادت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے لیکن غسل واجب ہے اور ایک ہے بغیر ناپاکی کے غسل جیسے جمعہ کا غسل ہے وہ سنت ہے ناپاک نہیں ہے مگر پھر بھی غسل کرنا سنت ہوا یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں یہ روز کا یہ نہ سنت میں آئے گا نہ واجب میں آئے گا یہ تو اپنی طبیعت کی وجہ سے یہ زیادہ صفائی کے لیے ہے ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی حرض نہیں جہاں تک وضو کا مسئلہ ہے وہ اگر وضو ٹوٹ جائے واش روم میں جانے سے ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ گئی تو اب سوال یہ کہ وضو واجب ہوا اس پر یا نہیں ہوا یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھنی کسی آدمی کو یا یہ صورت یہ کہ نماز پڑھنی ہے تو غسل یہ جو واجب ہے یہ کب ہوگا جب اس پر حدث ہو گیا جب واجب ہے یا جس وقت اس کو نماز پڑھنی جب واجب ہے وضو کرنا سمجھ نہیں بات یہ دو مسئلہ ہیں بعض کی رائے تو یہی ہے کہ بھئی نماز جب پڑھنی ہوگی جب اس پر وضو واجب ہے لیکن نماز نہیں پڑھنی ہے تو وضو واجب نہیں بعض کی رائے یہ کہ نہیں جیسے وضو ٹوٹا وضو واجب ہو گئی بعض کی رائے ہے لیکن آخر کار یہ ہوا کہ اچھا تو یہ ہے کہ جس وقت وضو ٹوٹ جائے اسی وقت وضو کر لے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن جب نماز پڑھنی ہے یا جو عبادتیں کہ وضو پر موقوف ہیں وہ وزو وہ عبادت کرنی ہے اس وقت اس کو وضو کرنا واجب ہوگا آ, تیسری بات یہ ہے کہ اگر وضو بالفرض آدمی نہیں کر سکتا اور وضو نہ ہو یہ بات معلوم ہے تب تو تم بھی تیموم کرے گا پا, مٹی سے تو اگر کوئی شخص وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے وہ ایک مسئلہ ہوا لیکن اگر کوئی حالت ایسی ہے کہ نہ آدمی وضو کر سکتا ہے نہ تیمم کر سکتا ہے کوئی ایسی صورت ہو جائے کہ نہ تو مٹی یا مٹی کے قسم کی کوئی چیز ایسی ہے کہ تیمم کر سکے نہ پانی ہے کہ جیسے وزو کر سکے اور ہے ناپاک نماز کا وقت آ گیا, کیا کرے یہ ایک مسئلہ آتا ہے اس میں امام نووی نے جو قول نقل کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک قول تو یہ ہے کہ نماز اس وقت پڑھنی واجب ہے اس کے ذم میں نماز پڑھے اس لیے کہ نماز کا وقت ہے قضا کرنی بھی واجب ہے ایک رائے تو یہ ہوئی دوسری رائے یہ ہے کہ اس وقت نماز پڑھنی واجب نہیں ہے اچھا ہے کہ اس وقت نماز پڑھ لے لیکن یہ کہ بعد میں اس کی قضا کرنا واجب ہے تیسرا ایک قول یہ ہے کہ اس وقت نماز پڑھنی جو ہے وہ جائز نہیں ہے ناپاک ہے نماز نہیں پڑھے گا نماز ملتوی کرے قضا کرنا واجب ہے اور چوتھی رائے یہ کہ اس وقت نماز پڑھنی واجب ہے قضا نہیں ہے یہ مزنی کا کال ہے اور امام نو بھی کہتے ہیں کہ دلیل کے اعتبار سے یہ قول زیادہ مضبوط ہے تو یہ چار اقوال ملتے ہیں ایسے شخص کے لیے کہ جس کو تہارت اور پاکی کا کوئی انتظام اس کو میسر نہ ہو نماز کا وقت آ جائے لیکن بہرحال یہ کہ پاک ہونا اگر اس کے لیے قدرت ہے چاہے وضو پر چاہے تیم پر اگر وضو پر نہیں تو تیم پر اسے پاک ہونا ضروری ہے چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس میں منہ کرنا اور ناک میں پانی دینا جو ہے یہ ایک مسئلہ آیا اس میں بھی یہ ہے کہ اس کی نویت کیا ہے بات کے نزدیک تو ناک میں پانی دینا اور اسی طرح سے کلی کرنا دونوں ہی سنت ہیں وضو میں بھی اور غسل جنابت جو کیا جا رہا اس میں بھی ناپاکی کا جو غسل کیا جا رہا یہ مسلک ہے امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا دوسرا مسلک ہے جو وہ یہ ہے کہ صاحب وضو میں اور غسل میں دونوں میں ناک میں پانی دینا اور کلی کرنا دونوں میں واجب ہے یہ مسئلہ ہے امام احمد ابن حنبل کا اور امام ونیفرحمہ اللہ کا مسئلہ یہ ہے اس سلسلے میں کہ غسل جنابت جو ہے اس میں تو ناک میں پانی دینا اور کلی کرنا دونوں واجب ہیں لیکن وضو کے اندر جو ہے وہ صرف سنت ہے وضو کرنا اور ناک میں پانی دینا یہ تیسرا مسئلہ ہوا چوتھا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سر کا مسا سر کا مسا جو ہے وہ واجب ہے یہ تو سب کے نزدیک لیکن کتنی مقدار جو ہے وہ مسے کی ہے تو جہاں تک امام مالک کا مسلک ہے وہ تو یہ ہے کہ پورا سر جو ہے وہ یہی امام احمد حمل کا بھی ہے کہ پورے سر کا مسا ہوگا کچھ ایسا چھوٹ نہ پائے شروع سے لے کر آخر تک پورے سر کا مسا کرنا جو ہے ان کے نزدیک واجب ہے یہی مقدار ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے یہاں انہوں نے کہا کہ بھائی ادنا مقدار جو ہے وہ لے لی جائے گی بھائی سر جو ہے وہ پورے سر کو بھی کہتے ہیں اور ایک حصہ جو سر کا اس کو بھی سر کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کو یہاں ہاتھ رکھ دے یہ کہے گا میں نے سر پہ ہاتھ رکھا حالانکہ پورے سر پہ تھوڑی ہاتھ کیا ہے تو سر جو ہے وہ پورے سر کو بھی سر کہتے ہیں اور ایک حصہ سر کا اس کو بھی کہتے ہیں تو جب ادنا مقدار اور پوری مقدار دو ہیں تو اگر کسی نے مسا کر لیا ادنا مقدار کا مسا ہو گیا اس لیے تین بال کے برابر بھی اگر نے ہاتھ لگا دیے ان کے نزدیک مسا ہو جائے گا امام ابونی فرحمۃ اللہ علیہ کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات لیکن اتنا مقدار جو ہے وہ تین بال کے برابر یہ نہیں بلکہ ایک پورا ازب جو ہے اس کا کم سے کم ایک چوتھائی حصے کو ازب بولتے ہیں اس لیے سر کا چوتھائی جو ہے وہ تو ادنم مقدار ہے کہ اتنے کم, اس سے کم میں واجب ادا نہیں ہوگا پورے سر کا مسا کرنا جو ہے وہ مستحب ہے تیسری بات یہ ہے کہ اس میں پانچویں بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ مسا ایک ہی دفعہ ہے یا تین دفعہ ہے شواف ہے کہ یہاں تین دفعہ ہے کیونکہ تمام وضو کے اعمال تین دفعہ ہے تو مسا بھی تین دفعہ ہوگا لیکن دوسرے اما کا یہ کہنا ہے کہ مسا ایک ہی دفعہ ہے اور ایک حدیث کے اندر تو ایک مرتن کا لفظ ہے اور یہاں صرف مسا براسی کا لفظ ہے تین دفعہ کا لفظ اس میں نہیں آیا تو لہٰذا ایک ہی مرتبہ مسا کرنا ہے تین دفعہ نہیں ہے چھٹا مسئلہ اس تعلق سے یہ ہے کہ تخنوں تک جو ہے وہ اس طرح تخنوں تک جو ہے اس کو دھونا پیروں کو اور کونیوں تک جو ہے وہ ہاتھوں کا دھونا یہ ایک اس پہ تقریباً سبھی فکہ کا سوائے داؤد ظاہری اور امام ظفر کے ان کا کہنا یہ ہے کہ تخنوں تک دھونا اور اسی طرح کونیا تک دھونا یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس سے نیچے تک بھی اگر دھل گیا تو ہو جائے گا یہ داود ظاہری جو ہیں یہ ان کا کہنا ہے ظواہر ظاہر حدیث پر عمل کرنے والے ہیں اصل میں اختلاف کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے الا کا لفظ جو آتا ہے ٹو یا اب ٹو کے معنی میں یہ, یہ ہے لفظ الا کے چونکہ آیا ہے الل کا بین یا سوال یہ ہے کہ الا جب بولتے ہیں ہم کسی چیز کے لیے کہ بھائی فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک تو کیا مطلب وہ جگہ اس میں داخل ہے یا وہ داخل نہیں ہے اس کو کہتے ہیں مغیا یعنی بلکہ غایت جو ہے یعنی وہ جو جہاں ہم کہہ ہیں تک وہ غایت کہلاتی غایت جو ہے وہ داخل ہے کہ نہیں مثال کے طور پر اگر ہم یوں کہیں کہ صاحب ہم جو ہے ڈاؤن ٹاؤن تک گئے تو ڈاؤن ٹاؤن داخل ہے اس کے اندر یہ ڈاؤن ٹاؤن کے ادھر جو ہے وہ بھی یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ہم ڈاؤن ٹاؤن تک گئے یہ ایک زبان کا اختلاف ہے کہ بعض محاوروں میں جو ہے وہ غائد کو داخل کرتے ہیں بعض محاوروں میں نہیں داخل کرتے ہیں تو داؤد ظاہری اور امام زفر کا کہنا جو ہے وہ یہی ہے کہ غائد داخل نہیں ہے لہذا کوہنیاں اگر نہیں دھوئیں تخنے نہیں دھلے نہ وضو صحیح ہو جائے گا لیکن دوسرے تمام فقہ جو ہیں وہ اس پر گئے ہیں کہ کونیوں کو بھی دھونا پڑے گا اس کے بغیر وضو نہیں ہوگی تخنوں کو بھی دھونا پڑے گا اس کے بغیر وضو نہیں ہوگی ساتواں مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے شیعوں نے یہ لیا ہے کہ پیروں کا دھونا نہیں پیروں کا مسا کرنا ہے اہل سنت والجماعت نے سب نے اس کو رجٹ کر دیا اس لیے کہ حدیثوں میں صاف موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں دھوئے ہیں وہ مسا آپ نے فرمایا صرف خفین کے اوپر مسا کیا عجیب بات ہے کہ خفین کو تو وہ لوگ لیتے نہیں اور بغیر خفین کے پیروں کو مسا کو لیتے ہیں اور وجہ اس کی جو ان کے یہاں ہیں وہ قرآن شریف کی آیت جو ہے سب کے سب جو ہے تو اور ان کا پڑھنا ہے وارجولی کم تو وارجولی کم پڑھے تو مسا سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے اور وارجولا کم پڑھے تو پھر اس کا تعلق جو ہے غسل سے ہوتا ہے یہ ہے انہوں نے قرآد کو بدل دیا لیکن سوال یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے جو کہہ رہے ہو نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے وہ تشریح کرے گا اسی لیے تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ پیروں کو دھونا ہے آٹھواں مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ شیعوں نے جہاں یہ کیا وہاں ساتھ میں انہوں نے یہ بھی ایک ایک بات کہی ہے کہ تخنا کس کو کہتے ہیں کاب ان کا کہنا یہ ہے کہ تخنا جو ہے یہ باہر کی طرف والا جو ہے ہڈی نکلی ہوئی پیر کی یہ ہے کاب جو اندر کی طرف ہے اس کو کاب نہیں مانتے تو یہ ہے شیعوں کا کہنا اس کو بھی مام نوی نے رد کیا ہے کہ یہ لغت کے بھی خلاف ہے ڈکشنری کے اور دوسری بات یہ کہ حدیث میں القابئین کا لفظ آ ہے اس میں کہ انہوں نے پھر انہوں نے اپنے دانے پیر کو دون دونوں ٹخنوں تک دھویا معلوم ہوا ٹخنے جو ہیں ایک پیر میں دو ہوتے ہیں ایک نہیں ہوتا تو اس میں دانے پاؤں اور بائیں پاؤں دونوں کو الگ الگ کا اور کابہین کا لفظ ہے تو اس لیے ان کا یہ قول بھی ان کی رائے بھی رد کی گئی ہے تو یہ سارے مسائل وضوع سے متعلق ہیں <تصفيق> وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ياقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي يعني ابن شهاب عن طائب بن يزيد الليس يعني همران مولى أثمان النوراء أثمان دعا بإناء فأفرغ على كفه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينهم في الأناء ف مدمد وسطن مرات غسل وضہ صلاح ص مراتن و ادعیفقین اصلاث مراتن صُم مسا براثیث مرات کال رسول اللہ صلاح منتحب من یہ احدیث تو اس سے ملتی جلتی ہے دو مسئلے اور ہیں اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ پانی جس سے کہ وضو کیا جا رہا ہے اس کے دو اس برتن کی دو سو ہوتے ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ لوٹا ایسا ہے جیسے آج کل ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ٹینٹو والا لوٹا ہے اٹھایا اور اس سے یہ مثال کے طور پر یہ آپ سنک میں گئے پانی کھولا و کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ برتن میں پانی ہے اور آپ اس سے انڈیل نہیں سکیں گے بلکہ پانی ہاتھوں سے لینا ہے اور ایسا ہوتا تھا کہ صاحب پہلے جو ہے یا ان ملکوں میں جہاں بر... جہاں پانی کی اتنی سہولتیں نہیں ہیں تو وہاں بڑے برتن کے اندر رکھا ہوا ہے پانی تو کیا کریں گے وزو کیسے کریں تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھونا ضروری ہے اندر... اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے کوئی بھی صورت کریں ہاتھ پہلے دھوئیں اور اس کے بعد اس میں پانی کے اندر ہاتھ ڈال کر کے پھر کلی کرنے کے لیے لیں منہ دھونے کے لیے لیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ ہاتھ دھونا یہ ہے اسی لیے اس میں اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ہاتھ اپنے دھو کر کے پھر اس میں برتن میں ہاتھ ڈالے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلہ تو یہ ہوا اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے حدیث میں بھی یہ بات آئی اور اس میں بھی آ رہی ہے کہ دو رکعت پھر پڑھی یہ دو رکعت جو پڑھنا یہ کون سے ہیں اس کو کہتے ہیں تحیت الوضو وضو کرنے کے بعد دو رکعت پڑھنا اس کی بڑی فضیلت ہے حضرت ابو رضی اللہ عنہ اس کا بہت اہتمام کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طیب الوضو دو رکت پڑی ہے اور یہ سب کے نزدیک سنت مستحبہ ہے کہ مستحب ہے کہ یہ دو رکعتیں پڑھ لی جائیں کوئی اس کو واجب نہیں مانتا تو مستحب ہے کہ دو رکعتیں پڑھی جائیں طحیت الوضو کی نیت سے حدثنا حدن حدثنا قطیبت بن سعید وعثمان بن محمد بن عبی شیبا وعساق بن ابراہیم الحنزلی واللفز لقطیبا قال عساق انہو ان اخبرنا وقال الاخران حدثنا جریر عن حشام بن عروع نبی عن عمران مولا عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد فجاءه المؤزن عند العصر فدعا ببضوء فتوضا ثم قال والله لأحدثنكم حدیثا لولا آیتن فی کتاب الله ما حدستکم انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا اتوضہ رجل مسلم فیحسن الوضوح فیصلی صلاة اللہ غفر له ما بینه وبین الصلاة اللہ تلیہا حمران کہ مجھے مولا عثمان رضی اللہ عنہ کے آداد کردہ غلام وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سنا وہ مسجد کے سہن میں تھے مؤزن آئے عصر کے وقت تو انہوں نے وضو کا پانی منگوایا وضو کی اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بخدا میں تم کو ایک حدیث بیان کرتا ہوں اگر قرآن شریف کی آیت نہ ہوتی تو میں حدیث نہ بیان کرتا اور وہ حدیث یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ جب کوئی مسلمان شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر نماز پڑھ لے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے ان تمام گناہوں کی جو اس کے اور نماز کے درمیان جو نماز کے ابھی پڑھنے اب آگے پڑھی جانے والی ہے اس درمیان کے جتنے اس سے خطائیں معاف ہو جائیں گی یہ حدیث ہوئی اس سے تو خیر یہ حدیث اس واسطہ لائے کہ نماز پڑھنا وضو کے تحیط الوضو جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے اس کا بڑا فائدہ ہے کہ اس سے گناہ بخشے جاتے ہیں لیکن یہاں حضرت عثمان عدی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حدیث بیان کرتا ہوں لیکن اگر اللہ کی کتاب اللہ کی آیت نہ ہوتی تو میں حدیث نہ بیان کرتا ہوں. کیا بات کہہ رہے ہیں؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ حدیث اس لیے نہیں بیان کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے نقل کرنے میں صحابہ میں بہت احتیاط رہی ہے کیونکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ من, من النار فلنار کہ جس نے بال ارادہ میری طرف کوئی جھوٹی میری طرف سے جھوٹی بات کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جاننا میں بنا لے صحابہ میں اس کی وجہ سے بہت احتیاط تھی اور حدیثوں کو بیان کرنے میں جب تک کہ پورا اطمینان نہیں ہو جاتا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا مجھے پوری بات یاد ہے کہ نہیں ہے وہ الفاظ یاد ہیں کہ نہیں جو آپ نے فرمایا تھے تو حدیث بیان کرنے میں بہت تعمل کرتے تھے بات صحابہ کے تو یہ انداز تھا کہ حدیث بیان کر کے بھی یوں کہتے تھے او کما وسلم یا جیسا کہ رسول اللہ وسلم نے فرمایا ہوگا میں نے وہ تو اتنا یاد ہے میں نے یہ بتا رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے کچھ اور فرمایا بہت احتیاط تھی صحابہ میں اسی لیے صحیح جناب بکر صدیق رضی اللہ حالانکہ آپ سے اتنے قریب ہیں اور سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ میں ہیں تو کتنا عرصہ ان کا آپ کے ساتھ نہیں رہنے کا موقع ملا ہوگا لیکن بہت کم حدیث حضرت صدیق اکبر سے کتابوں میں منقول ہیں اور وجہ وہی تھی کہ وہ حدیث بیان کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ ان کی بھی حدیثیں کم ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کتاب قرآن شریف کی آیت نہ ہوتی تو میں تو نہیں حدیث بیان کرنے والا تھا کہ خطرہ اپنے گلے میں ڈالوں قرآن شریف کی آیت یہ ہے کہ ان نلین ایک تمون اما اللہ کتابی ویسٹ مانسل نام البیناتا امباد کہ جو ہم نے کتاب میں اتار دیا ہے جو مس... دماغ... پھر انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا تو اس آیت کے معنی یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کتاب میں اتار دیا ہے ہدایت کی باتیں اصلاح کی باتیں اور ان کو ہم نے کھول کر بیان کر دیا جنہوں نے اس کو چھپا کے رکھا ان باتوں کو اللہ کے ان پر لانا ہے تو چونکہ قرآن شریف میں احکام اور مسائل جو ہیں ان سے, ان سے چونکہ یہ ہدایت کا یہ حصہ ہے لوگوں کی ہدایت اسی پر موقوف ہے احکام اور مسائل پر ان کو چھپائیں گے نہیں بتلائیں گے تو ہدایت کا پروگرام پھیلے گا کیسے تو یہ ہے قرآن شریف کی آیت کا حاصل اس لیے عثمان کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں تو تم سے حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا اس لیے کہ ایک طرف تو وہ خطرہ ہے اور مگر دوسری طرف یہ حدیث بھی ہے اس لیے بیان کرتا ہوں میں یہ جو ہے مسئلہ ابن و احمد بن عبدت الدبی کالا حدثنا عبد العزیز وردي عن اسلمانعیتمانبن سلیہ الا عی ریت رسور نافله وہی روایت ابن آبد عطیت عثمان فتو مسئلہ چل رہا ہے وضو کا اور حدیثیں آ رہی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کر کے بتایا اور یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے وضو کی تھی یہ اس سے متعلق حدیثیں چل رہی ہیں تو یہ بھی حدیث انہیں ہمران جو ان کے حضرت عثمان لطی اللہ عنہ کے عادات کردہ غلام ہیں انہیں کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس میں پانی وضو کا لے کر آیا اور انہوں نے وضو فرمایا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف حدیثیں بیان کرتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان کی صورت کیا ہے مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے وضو کرتے دیکھا جس طرح میں نے وضو کی ہے پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے اس طرح سے وضو کی اس کے گزشتہ گنا معاف کر دیے گئے وضو ہی کے نتیجے میں اور اس کی نماز اور اس کا مسجد کی طرف چلنا وہ تو اضافہ ہوا مطلب یہ ہے کہ وضو سے بھی گناہ معاف ہو گئے اب مزید جو اس کا نماز کے لیے جانا اور مسجد تک پہنچنا یہ جو ایک نیکی کا کام ہے اس کا تو مزید ثواب ہوگا تو وضو ہی نے پچھلے گناہ معاف کر دی وضو کے ذریعے سے پچھلے گناہ معاف ہو گئے اس میں بس اتنی بات ہوئی کہ پچھلی حدیث میں تو یہ تھا کہ جو اس کے بعد کی دو رقط ہوں گی اس سے گناہ معاف ہوگا اس میں یہ ہوا کہ وضو اس طرح سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے وضو فرمائی اس طرح وضو سے بھی گناہ معاف ہوں گے آگے ایک اور حدیث ہے حدثنا خطیب تبن سعید وابو بکر ابن ابی صحیح بہیر ابن حرب و لفظ الخطیباب و ابی بکر قالو حدسنا وکی عن ابی نگر ان ابی انس ان عثمان طب بالمقاعد فقال علع وضوء رسول اللہ عصمت وزاد قطعیب پھر روایتی قالہ سفیان قالب النظر قال رجال رضاء البنصابر رسول اللہ وسلم سیت البھو میں نے پہلے دن بتایا تھا تیت البھو ہے اس کا نام تو اس میں ابو انس کی روایت ہے کہ حضرت عثمان ندی اللہ عنہ نے وضو فرمائی کہاں مقاعد میں یہ مقاعد کیا چیز ہے مقاعد کے بارے میں دو چیزیں ہیں یا تو یہ دکانیں تھیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے برابر میں تھی وہ مراد ہے یہ مقاعد کی جماعت بیٹھنے کے لیے ایک جگہ بنی تھی اور وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دوسرے لوگ آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہیں جو ہے معاملات طے کرتے تھے فیصلے کرتے تھے جھگڑے نمٹاتے تھے یہ دونوں باتیں مقائد کے بارے میں آ رہے ہیں تو اس جگہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھ کر وضو فرمائی اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو جو تھی وہ نہ میں کر کے تم کو بتلاؤں پھر آپ نے وضو کی تین تین دفعہ تو یہ تین تین دفعہ کا لفظ جو اس میں آیا ہے یہ دلیل ہے امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کی میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ امام شفاف کے یہاں مسا بھی تین دفعہ ہے سر کا مسا تو یہ سب متوزہ سلاثن سلاثن تین تین مرتبہ انہوں نے ہر کر کے وضو کیا ہے تو معلوم ہوا کہ مساوی تین دفعہ ہوگا یہ شفافے کی دلیل ہے اور پچھلی حدیث آ چکی ہے سما مسعبراسی اور ایک دفعہ ایک دگا الفاظ مسا مررتن یہ دوسرے لوگوں کی دلیل ہے کہ مسا ایک ہی دفعہ ہوگا اس میں آگے کہ وندہ اور اجاروں میں نصابی رسول اللہ صلی وسلم کی حضرت عثمان عضی اللہ عنہ جب یہ وضو کر کے بتلائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ میں موجود تھے یہ اس بات کی دلیل ہوئی کہ صحابہ نے اس سے اتفاق کیا جو عثمان عدی اللہ وضو کر کے بتلائی تھی تفصیل آ چکی حدیثوں میں حدثنا ابو قریب محمد بن ابن و وساک بن ابراہیم جمیان الوکی قال ابو قریب حدنا وکی الصار عن انجام بن شداد اب سخل قال سمیت ہمران بن ابان قال كنت اداوي عثمان طهوره فما اتى عليه يوم الا وهو يفيض عليه نطفه وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسر ورا العصر فقال ما ادري احدثكم بشيء او اسكت قلنا يا رسول الله انکان خیرا فعدسنا و انکان غیر ذالک فاللہ و رسول عالم قال مم مم مسلمن یتطحر فیتم الطہور الذي کتب اللہ علی فیصلی حادی صلوات الخمس اللہ کانت کفارات لما بینہن حمران ابن عبان یہ جو آزاد کردہ غلام تہر عثمان کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کے لیے وضو کا پانی لا کے رکھا اور ویسے تو ان کی یہ تھی حالت کہ ہر دن وہ نہایا کرتے تھے نطفہ کا لفظ ہے یہ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا پانی جو ہے اس کو نطفہ بولتے ہیں مطلب کیا ہوا کہ حضرت عثمان عدی اللہ عنہ روزانہ نہا لیا کرتے تھے مزید صفائی اور ستھرائی کے لیے کیوں حضرت عثمان علیہ اللہ عنہ کے کچھ طبیعت میں ہایا جس طرح زیادہ تھی اسی طرح صفائی اور ستھرائی کا بھی مزاج تھا یہ کوئی اس لیے نہیں کہ پاک ہونے کے واسطے تو صفائی مزید کے لیے روز نہایا کرتے تھے مگر یہ وضو کے لیے پانی انہوں نے لا کے رکھا اس کے بعد عثمان نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلم اللہ نے ہماری اس نماز کے بعد ایک روز ہماری طرف متوجہ ہوئے اور اس کے بعد فرمایا یہ کون سی نماز ہے مصر جو رابی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ کہ کی, کی نماز تھی تو معلوم ہوا کہ اصر کی نماز کے بعد عثمان نے کہا ہماری اس نماز کے بعد یعنی اثر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تم کو کچھ بتلاؤں یا میں خاموش رہوں یہ آپ نے فرمایا تو ہم نے یارز کیا یارسول اللہ اگر بھلائی کی بات ہے تو ضرور بیان کر دیجیے اور اگر اس سے مختلف کچھ ہے تو پھر تو اللہ اور اس کے رسول اجازت جانتے مطلب یہ کہ اگر پریشانی والی بات ہے تو تو پھر آپ سمجھے لیکن یہ کہ اگر کوئی اچھائی کی بات ہے تو ضرور بتلا دیجئے آپ نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جب پاکی حاصل کرے اور پاکی مکمل طور پر اچھی طرح مطلب یہ کہ پاک ہو جائے جو اللہ نے اس پر واجب کیا ہے پاک ہونے کو تو وہ پاکی اچھی طرح حاصل کر لے پھر یہ پانچ نمازیں وہ پڑھے تو یہ پانچ نمازیں کیا ہو جائیں گی کفارہ بن جائیں گی ایک, دو ایک نماز دوسری نماز تک کے اوقات کے واسطے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پانچ نمازیں دن میں ہوئیں تو سارے گناہوں کے لیے کفارہ بن گئیں تو وضو کرنا اور پاکی حاصل کرنا اور اس کے بعد نمازیں پڑھنا یہ گناہوں کے معافی کا سبب ہے حدثنا حارو بن حارون بن سعید قال حدثنا ابن قال مخرم ابن کال حد ابن کال اخبر ابن خرج مسجد عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک دن کہ حضرت حضرمان ندی اللہ عنہ نے ایک دن بہت اچھی وضو کی مطلب یہ ہے کہ بہت اچھی کا مطلب ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک چیز کا کو دھونا یہ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضو کی آپ نے اور بہت اچھی وضو کی پھر فرمایا جس شخص نے اس طرح وضو کی پھر مسجد کی طرف وہ گیا نکل کر اور کوئی مقصد اس کا جانے کا سوائے نماز کے اور کوئی نہیں تھا تو جو گناہ اس کے گزر چکے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے آگے گیا کہ عن عثمان ابن عفان قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقور منتب علسلہ بغل وضو صبح مشاء الصلاۃ المکتوبہ فصل اللہ الناس اور مال جمع اور فل المسجد غفر اللہ علیہ تنوبہ عثمان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے سنا کہ جس نے نماز کے لیے وضو کی وہاں تو صرف وضو کا لفظ تھا نماز کے لیے وضو کی اور اس باغ کیا وضو میں اس باغ وضو کا کیا معنی کیا ہے اس کہتے ہیں کسی کہ چیز کو پورے طور پر کرنا یہ اس یعنی پورا اہتمام اس میں ہو کوئی چیز چھوٹ نہ پائے اچھا صاحب اسی سے بعض ف یہ لیا ہے مسئلہ کہ عالم مالکیہ کی رائے تو یہ ہے کہ خالی پانی بہانا جو ہے وہ ہے وضو کے اندر اعضا پر لیکن حنفیہ جو ہیں وہ لے رہے ہیں ملنے کو بھی پانی ڈال کر کے باقاعدہ مل جائے یہ جو ہے ملنا تو وہ ملنے کو جو لے رہے ہیں یہ اس باق کا لفظ جو ہے وہ اس سے وہ نکال لیں کہ پورے طور پر وضو کرنے کے اس باق کے معنی یہی ہوں گے کہ اچھی طرح سے پانی پہنچ جائے تمام گویوں کا یہ کہ بالوں کی جڑوں میں اور پورے جل کے اوپر اچھی طرح سے اس کا اثر ہو تو یہ فاس بغل وضو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر وہ فرض نماز کے لیے چلے جبکہ پچھلی حدیثوں میں فرض کا لفظ نہیں ہے پھر وہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے یا آپ نے فرمایا جماعت کے ساتھ یا مسجد میں کچھ آپ نے ایسے لفظ فرمائے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا ایوب و یا بن سعید و علیبنیجرین کلحم ان اسماعیل قال ابن الوب حدنا اسماعیل ابن الجافر قال اقبال ابن عبدالرحمان ابن یعقو مول الحرقی چونکہ یہ نمازیں جو ہیں وہ پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کا لفظ آ رہا ہے اور وضو کر کے جو نماز پڑھی جائے تو اب پچھلے گناہوں کے معاف کرنے سے متعلق جو روایتیں ہیں وہ ان سب کو یہاں اکٹھا کر رہے ہیں پھر بتاؤں گا میں کہ کیوں انہوں نے اکٹھا کیا ان روایتوں کو میں روایتیں ترجمہ پہلے کر دوں کہ ابر رضی اللہ عنہ علیہ روایتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک یہ کفارہ ہے جو اس کے بیچ میں ہے تو معلوم کیا ہوا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک تو جمعہ کی نماز پڑھی پھر آنے والے جمعہ کی نماز پڑھی تو بیچ میں ایک ہفتے بھر کی جتنے بھی گنا معاف اور اسی طرح سے پانچ نمازیں پڑھ رہا ہے ہر دن تو ہر دو نمازوں کے بیچ کے گناہ ان نمازوں کے ذریعے سے معاف ہوئے ہے یہ تو اس حدیث سے معلوم ہوا آگے کی حدیث ہے مگر یہ کہ اس میں کبائر جو ہیں وہ اگر اس پر نہ چھائے ہوئے ہوں معلوم گا کہ بڑے گنا جو ہیں وہ اس ان سے نہیں معاف ہوں گے بلکہ یہ تو ان, ان کے توبہ ان سے کی جائے مستقل طور پر یا پھر کسی کے حقوق ہیں تو وہ ادا کیے جائیں یہ اس حدیث سے معلوم ہوا آگے آرہ نبی نبی صلیم قالیہات الخمص الجمات الجماتی کفارات ان ماں بھئی نہ وہی حدیث ہے لیکن اس میں معلوم تغشل قبائر کہ کبیرہ اس پہ نہ چھائے ہوں یہ لفظ اس میں نہیں ہے آگے لفظ ایک حدیث عاری انبی حریر ان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم قان یقور الصلوات الخمس و الجماتی ورمضان و رمضان و کفرات الما بینک اس میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں اور جمع جمعہ تک اور رمضان رمضان تک ان کے بیچ میں جو بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں کفار ہو جاتے ہیں ان سے جب تک کہ وہ اس نے بڑے گناہوں کا ارتقاب نہیں کیا اب اس میں اضافہ کیا ہوا اس میں رمضان کا بھی اضافہ ہو گیا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اصل میں اب اس میں یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے گناہ تھے معاف ہو گئے پھر دوسری سے تیسرے کے بیچ میں جو گنا ہوئے معاف ہوئے تو پھر اب جمعہ سے جمعہ تک کیا رہ گیا جو معاف ہونے کے واسطے یہ کیا معنی ہوئے اسی طرح سے پھر رمضان سے رمضان تک کے جو ہیں وہ جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائیں گے تو پھر کیا ہے جو کہ وہ معاف کرے گا رمضان اسی طرح اور حدیثوں میں ہے کہ سوم یوم عارفت کفارت السنتین یوم عرفت کفارہ کا روزہ جو ہے وہ دو سال کے لیے گناہوں کو بخش دیتا ہے اسی طرح سے سوم یوم عاشور کفارت السنت یوم عاشورہ کا کفارہ جو ہے سال بھر روزہ سال بھر کا لیے کفوارہ بن جاتا ہے تو یہ پھر یہ کفوارہ کن چیزوں کا ہوگا تو اس کا جواب یہ ہے علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ جتنے بھی صغیرت گناہ ملتے جائیں گے وہ سب اس ان سے معاف ہوں گے یعنی ہر عمل کے اندر کفارہ بننے کی صلاحیت ہے جب وہ عمل کیا جائے گا اب اگر چھوٹے گناہ ہیں وہ اس سے معاف ہو جائیں گے اگر چھوٹے گناہ نہیں ہے تو اس کے امال میں نیکیاں لکھی جائیں گی تو اب چونکہ گناہ معاف کرنے کے لئے کچھ نہیں رہا نیکیاں ہیں نیکیاں اس کے امال میں درج ہوتی جائیں گی لیکن اگر بڑے گناہ ہیں چھوٹے گناہ نہیں ہیں اس کے تو اس کے لیے کوئی دلیل تو نہیں لیکن امید ہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے مہربانی سے اور اس کے رحم و کرم سے کہ وہ بھی ان اعمال حسنا اور اچھے اعمال کے نتیجے میں ان کو بھی کفارہ کریں گے علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فرضحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قول ما من مسلم يتبضوا فيحسن وضوءه ثم يقوم فيسلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة قال فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال إني قد رأيتك جيت آنفا عامر رضی اللہ سے روایت ہے ان کا کہنا یہ ہے ہمارے ذمے اونٹوں کا چرانا تھا کیا مطلب؟, مطلب یہ تھا کہ بھئی نمبر لگا رکھے تھے کہ آج پلا دن محلے بھر کے اونٹ جو ہیں وہ چرائے گا دوسرا آدمی دوسرے کاموں میں لگیں گے کل کو کوئی دوسرا آدمی کا نمبر آ جائے گا پرسوں کو تیسرا آدمی کا نمبر آئے گا اس طرح سے یہ کاموں کی تقسیم کر رکھی تھی یہی کمیونٹی کا فائدہ بھی ہے کہ مسلمان مل جل کر کے اگر رہیں اور اپنے کاموں کو اس طرح تقسیم کر لیں تو سارے کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے اور اس میں آپس میں تعلقات بھی خوشگوار ہوتے ہیں اور کمیونٹی مضبوط ہوتی یہ تو یہ سیلفش میں سے جو ہے جو اس مغربی تہذیب کے دین ہے وہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے تو یہاں اسلامی مزاج تو یہ تھا کہ اجتماعیت ہو سارے کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد ہو تو یہاں یہ تھا کہ اونٹوں کے چرانے کا ہمارے اوپر ایک ذمہ داری تھی تو میرا نمبر تھا میں شام ہی میں ان سب کو جنگل سے واپس لے کے آ گیا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور حدیث بیان کر رہے ہیں تو مجھے آپ کا جو فرمانا میں نے سنا اس وقت وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان وزو کرے اور اچھی وضو کرے پھر کھڑا ہو جائے اور دو رکتِ نماز پڑھے اور اپنے دل اور اپنے بدن سے پورے طور پر متوجہ ہو کے تو پھر اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے تو یہ آپ نے فرمایا میں نے یہ سن کے کہا کتنی اچھی بات آپ نے کہی ہے تو ایک کہنے والا میرے سامنے کھڑا تھا اس نے کہا اس سے پہلے جو آپ فرما چکے ہیں وہ تو اور بھی اچھی بات تھی میں نے جو دیکھا تو یہ ہیں تمر نے اس کے بعد فرمایا مجھے ایسا لگے تو ابھی آیا جی تو آنے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص جو وزو کرے اور بہت اچھی پوری وضو کر لے پھر اس کے بعد کہے ارشدء اللہ الََََََََََہ الا اللہ ان محمدن ابدو و رسولو یہ اگر کہے وضو کے بعد تو اس کے واسطے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے وہ چاہے وہ داخل ہو جائے تو اس حدیث سے وضو کے بعد یہ ایک تسبیح معلوم ہوئی کہ یہ تسبیح پڑھنا اور یہ ذکر کرنا ارشد اللہ الہ الا اللہ ون محمد ابدو رسولو یہ وضو کرنے کے بعد یہ پڑھنا بھی بہت اچھی بات ہے معلوم کہ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں تو ایک ذکر اسے سامنے آیا حدثنی محمد محمد ابن, محمد ابن قال حدثنا خالد خالی عبد اللہ عن أمر بن يحيى ابن عمارة عن نبي عن عبد الله ابن زيد ابن عاسم الأنصاري وكانت له صحبة قال قيل له توضع لنا وزوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإنان فأتفى منها على يديه فغسلهما سلاسا ثم أدخل يده فاستخرجها وقال ف مد مد اوسطن شقم کفن واحد ففاقن فقصل ولاثن سمت خل یدع فسط رجحا فقصل مرتین واد الله سمجلئی للقعان ابو کیفیت کی جو ہے وہ ایک تو وہ گزر چکی ہے عثمان کی روایت سے اب یہاں وضو کی کیفیت یہ ایک دوسرے صحابی ان سے لے رہے ہیں کہ وہ عبداللہ ابن زید ابن عاصب النصاری سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن زید ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو صحبہ حاصل تھی یعنی مطلب کیا تھا کہ صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو راوی کہتے ہیں کہ ان سے یہ بات کہی گئی عبداللہ اللّہ ابن زید سے کہ آپ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو جو ہے ویسی وضو کر کے بتائیے تو انہوں نے پانی منگوایا اس کے بعد میں نے پہلے بتایا تھا پچھلے ہفتے برتن جو ہوتے ہیں ایک تو ہیں وہ ٹینٹو والے جیسے لوٹے تو اس میں تو مسئلہ آسان ہے لیکن اگر برتن بڑا ہو اور اس میں پانی بھرا ہوا ہے تو پھر اس میں پانی اڈیلنا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے تو ایسے برتن کے بارے میں یہ ہے کہ ساک فامین ہاں آلائے دہائی پہلے ہاتھ دھو لیں تو ہاتھ دھونے کے لیے تو ان کو اس کو اڈلنا ہی پڑے گا جھکا کر کے اس میں سے پانی لے کر پہلے ہاتھ دھو جائیں تاکہ ہاتھ دھل جائیں اور انہوں نے تین مرتبہ ان دونوں ہاتھوں کو دھویا پھر ہاتھوں کو اس میں داخل کر کے برتن میں اور اس میں سے پانی نکالا اور انہوں نے کلی کی اور اسی طرح سے ناک میں پانی لیا استنشاق اب مسئلے مسئلہ یہاں یہ من کپن واحدین ایک ہی ہاتھ سے یہ حدیث جو ہے یہ سامنے آئی فقہا کے اب مسئلے بنے یہ کہ وضو کلی کرنا ہے ناک میں پانی دینا ہے تو یہ دو چیزیں ہیں اس میں لفظ آ رہا ہے کفن واحد کف کہتے ہیں ہتھیلی کو ایک مرتبہ پانی لے لیا وزو کیا ناک میں پانی دیا سوال یہ کہ یہ الگ الگ پانی لیا جائیں ہاتھ میں کہ وزو کرنے کے واسطے الگ ہے ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ ہے یا ایک ہی سے ہو اس حدیث نے کہا ایک ہی ہاتھ سے ہے یہی شفافے کا مسلک ہے شفافے کا مسلک یہ ہے کہ ہاتھ میں پانی لے لیا اور اس میں سے کلّی کی اور اسی پانی کو ناک میں ڈال دیا تو یہ تین مرتبہ اسی طرح ہوگا یہ ہے شفافے کی دلیل حنفیہ الگ الگ کرتے ہیں کہ وزو کے و... کلّی کرنے کے واسطے پانی الگ اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ پھر شوافے یہاں بھی اس میں مختلف قول ہیں اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ پانی لے کر تین مرتبہ ہی اس سے کلی کی جائے ایک دفعہ پانی سے یا تین مرتبہ الگ لیے جائے دونوں قول شوافیہ یہاں ملتے ہیں تو انفیا کے یہاں تو کوئی مسرانی انہوں نے تو کہہ دیا ہر مرتبہ پانی لے اور ہر مرتبہ کلی کرے اور ہر مرتبہ ناک میں پانی دے ناک میں پانی لینا جو ہے وہ یہ کہ اندر جو حصہ ہے وہ اسکن ناک کے اندر کی اس کو پانی پہنچ جانا چاہیے اس کو کہتے ہیں استنشاق یہاں لفظ استنشاق آ رہا ہے اور پانی پھر جھٹکنا ناک سے اس کو کہتے ہیں استنسار سے, سے تو یہ بھی ہے پانی جھٹکنا بعض حدیثوں استنسار کا لفظ بھی ہے تو ناک میں پانی لے کر اس کو پانی کو جھٹک دیا جائے تو یہ کفن واحدین کے لفظ سے جو ہے یہ شفافیہ نے مسئلہ لیا تھا تو انہوں نے اس یہ تین مرتبہ تین تین مرتبہ یہ سارے کام کیے کیا مطلب نینی کلّی کرنا اور ناک میں پانی لینا پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اس برتن میں داخل کیا اور نکالا پھر انہوں نے اپنے منہ کو تین مرتبہ دھویا پھر انہوں نے داخل کیا اور اس سے نکالا پھر اس کے بعد انہوں نے دونوں ہاتھوں کو کونوں تک دھویا مگر یہاں دو مرتبہ دھونے کا لفظ ہے میں شروع میں پچھلے ہفتے بتا چکا ہوں کہ بعض حدیثوں میں دو دو مرتبہ کا لفظ ہے بعض میں تین کا لفظ ہے بعد میں ایک مرتبہ کا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ یہ جواز کے واسطے ہے جائز ایک مرتبہ بھی ہے دو مرتبہ بھی ہے تین مرتبہ بہت اچھا ہے تو ایک مرتبہ دھلے گا خطرہ رہے گا کہیں سے کوئی چیز سوکھی نہ رہ گئی ہو اس واسطے ایک مرتبہ پہ کناس نہ کریں. لیکن اگر اطمینان ہے کہ نہیں پورا دھل گیا ہے ایک مرتبہ صحیح ہو جائے گی پھر انہوں نے اپنا ہاتھ اس برتن میں داخل کیا نکالا اور اپنے سر کا مسا کیا یہاں ایک ال... تین دفعہ کا لفظ نہیں پھر انہوں نے مسا کس طرح کیا اکبر اب ادئی انہوں نے اس طرح سے اپنا ہاتھ جو اکبر یہاں رکھا اور پیچھے تک لے گئے وہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پھر واپس لائے تو یہ مسئلہ کا طریقہ ہے مسے کا طریقہ جو فکان نے لکھا ہے وہ یہ کہ پانی ہاتھ میں لے کر مثلا چھٹک دیا جائے تو اب یہ جو یہ تین انگلیاں جو ہیں اس ہاتھ کی تین انگلیاں ساتھ کی اس طرح سے یہ پیچھے تک لے جائے اب رہ گیا یہ ہتیلیاں خالی اس سے یہ حصہ واپس لایا جائے اس کے بعد پھر رہ گیا یہ اور یہ دونوں خالی رہ گئے اس سے کانوں کے اندر یوں کر لیا پھیرا جائے اور یہ انگوٹھا جو ہے کانوں کے پیچھے سے تو اس طرح سے ہر حصہ جو ہے ہاتھ کا وہ اس سے مسا ہو جاتا ہے صحیح یہ طریقہ فقہ نے لکھا ہے یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ میں نے کہا تھا کہ شفافے کی دلیل یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں پانی لے کر وضو اور استعف کیا جائے تو یہ حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث سے مسئلہ یہ نکالنا مشکل اس لیے ہے کہ اس پر پھر یہ اعتراض ہو جاتا ہے کہ اگر یہ صحیح مان لیا جائے تو پھر آگے اسی حدیث کے اندر یہ ہے کہ سم ادخل یدو فسط رجا فخصن کہ انہوں نے پانی نکالا ہاتھ ڈال کر برتن میں سے اور تین مرتبہ انہوں نے اپنا منہ دھویا کیا منہ کے دھونے میں بھی یہ صورت ہوگی کہ ایک مرتبہ لے کر تین تین مرتبہ یہ کیا جائے یہ شفافے نہیں کہتے اگر حدیث کے اس لفظ سے یہ مسئلہ نہیں نکلتا کہ ایک مرتبہ لے کر منہ کو بھی تین مرتبہ دھویا جائے تو پھر مزمزہ اشتہار میں بھی وہ بات ہوگی جو جواب یہاں ہوگا تو واقعی یہ کہ دلیل اس حدیث کو بنانا شوافے کے یہاں ہے بہت مشکل بات ایک اور حدیث پر ختم ہوں. حدثنی بن قال حدثنا مان قال حدثنا مالک بن انس الاسناد وقال مزمضا ورم من وزاد بعد قولی فاقبل بهما الب بدا واد برا ثم بقدم بهما الى بھی ثم ردهما مردار رجع الى بدا مینو بغ سر وجل اس اسم یہ ہے کہ امرب نے مالک ابن انس آ آ جو ہیں وہ امر یاحیا سے روایت کرتے ہیں صنعت وہی ہے جو گزر چکی اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے وہ مزمزہ کلّی کی اور وسطن سارا کا لفظ میں نے بتایا تھا استنسار کہتے ہیں ناک سے پانی جھٹکنے کو استن کہتے ہیں ناک میں پانی لینے کو تو پچھلی ہے روایت میں استنشاق ہے یا استنسارا ہے تو یہ تین مرتبہ آپ نے کیا ولم یا کل من کفن واحدین اور ایک ہاتھ کا لفظ رابی نہیں کہتے تو معلوم کہ پچھلے روایت میں جو ہے کفن واحدین وہ اس روایت کے اندر نہیں آ رہا ہے تو اسی واسطے یہ اختلافی ہو گیا مسئلہ تو ہنفیہ اسی واسطے کہتے ہیں کہ یہ اختلاف ہے جب روایتوں میں کفن واحدین کے لفظ میں تو ہم تو ہر مرتبہ پانی لیں گے کلی کے واسطے اور مرتبہ پانی لیں گے ناک میں پانی ڈالنے کے لیے اچھا صاحب وزادہ بادہ قولی یہ جو مسا کا لفظ تھا سر کا اس میں یہ اس روایت کے اندر یہ اس کی تفصیل ہے اضافہ ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اکبرا اور اکبرا کا لفظ جو ہے جو میں نے پچھلی روایت میں پڑھا تھا اس میں یہ ہے کہ مقدم اراس مقدم اراس جو ہے اس حصے کو کہتے ہیں یہ جو حصہ آگے کا تو اس ادھر سے آگے سے لے کر گئے پیچھے تک یہاں علاقہ ہو قفا یہ گدی جو گردن جو ہے اس کو کہتے ہیں یہاں تک لے کے گئے پھر ان دونوں ہاتھوں کو لوٹا کر لائے یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے شروع کیا تھا معلوم ہوا کہ یہاں واپس لیا یہاں تک اس سے ایک بات یہ نکلی کہ بے شک گردن جو ہے اس کا مسا ثابت نہیں ہے مستقل طور پر لیکن جو لوگ گردن کا مسا کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اگر سر کا مسا کرتے وقت گردن وہ پیچھے تک نہیں جا سکا پورے طور پر ہاتھ کسی وجہ سے تو اگر یوں پھر دیا جائے تو بھی بچ جائے گا آخر کو یہ اتنا حصہ خالی ہے یہ مقصود ہے ورنہ سراہتم کہیں گردن کے مسے کا ثبوت نہیں ہے یہ علاقفاہ کا لفظ جو ہے گردن تک لے گئے اس سے معلوم ہوا کہ سر کے بال جہاں جا کر ختم ہو رہے ہیں گردن تک وہاں تک پہنچنا چاہیے مسا پھر انہوں نے اپنے دونوں پیروں کو دھویا یہ دھونے کا لفظ واضح ہے تمام روایتوں میں میں بتا چکا ہوں کہ شیعوں نے جو مسا لیا ہے پیروں کے مسا وہ غلط ہے اس لیے کہ حدیثوں میں صاف تصریح ہے کہ آپ نے اپنے پیروں کو دھویا ہاں موزوں کے اوپر مسا درست ہے لیکن موزے نہیں تو پیروں کا مسا درست نہیں ہے اور حنفیہ کے ہاں اور مالکیہ کے ہاں ایک مرتبہ تو <تص> یہ <gliAP1> ایک مرتبہ کی سراحت اس حدیث کے اندر آ گئی کا مسئلہ <x5> <تص activate> واضح ہو گیا اور اس حدیث کی اہمیت یہ ہے اس مضمون میں کہ بحث جو رابی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہیب نے یہ حدیث مجھے لکھوائی اور وہیب کہتے ہیں کہ میرے استاد امر ابن نے مجھے یہ حدیث دو مرتبہ لکھوائی تو اس سے اس حدیث کی اور اس کے مضمون کی اہمیت ہو گئی حدسنا ہاروبن ہارون ابن معروف دوسری سند و حدسنی بن ابن سعید و وابو طاہر قالوا حدثنا ابن وحب قال أخبرني أمر بن الحالس أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أن سمع عبدالله بن زيد بن, الع... بن عاصم المازني ثم الأنصاري يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع فمضمد ثم استنثر ثم غسل وجهه سلاسا ويده اليمنى سلاسا ولقرا سلاسا ومثع برأسه بماء غير فضل يده وغسل رجلئي حتى أنقاهما وہی عبداللہ ابن زید ابن آسماز کی حدیثیں چل رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو دیکھا کہ آپ نے وضو فرمائی آپ نے کلی کی ناک میں سے پانی چھٹکا پھر آپ نے منہ کو تین مرتبہ دھویا اپنے دانے ہاتھ تین مرتبہ دھوئے پھر بائیں ہاتھ جو ہے دوسرا ہاتھ تین مرتبہ دھویا اور اپنے سر کا مسا کیا اس پانی سے جو پانی ہاتھ کو پہلے سے لگا ہوا نہیں تھا یعنی مطلب یہ, یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھونے کے بعد اسی پانی سے مسا کیا ہو ایسا نہیں بلکہ نیا پانی لے کر اور ہاتھوں کو جھٹک کر پھر اس سے مسا فرمایا اور آپ نے اپنے دونوں پیروں کو دھویا یہاں تک کہ ان کو خوب اچھی طرح صاف کر لیا تو معلوم ہوا کہ پیروں میں چونکہ مٹی لگ لگتی ہے گردوں کو غبار لگتی ہے تو اچھی طرح سے دھونا چاہیے یہ نہیں کہ ویسے ہی اس پہ پانی بہا دیا جائے حدثنا قطيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبدالله بن نمير جميعا عن ابن عيين قال قطيبة حدثنا سفيانا عن ابن الزناد وعلى جاء نبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وطرا وإذا توضع أحدكم فليجعل في أنفي ما ثم لينسر تو ابو حریر رضی اللہ عنہ عصر روایت ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بات کو پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص استنجا ڈھیلے اور پتھر سے کرے تو تاک عدد جو ہے وہ لے جیسے تین کا عدد ہے یہ ہے ایک اور تین اور پانچ یہ عدد کہلاتے ہیں وطر تو تاک عدد ہونا چاہیے جوڑواں عدد کے دو چار چھ یہ نہیں اور جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو اب اس کو چاہیے کہ اپنے ناک میں پانی لے لے اور پھر اس کو جھٹک دے تو اس لیے کہ اس سے پورے طور پر صفائی ہو جاتی ہے یہ تو ناک میں پانی ناک سے جھٹکنے کا ہے آگے ہے وقال رسول اللہ ازا تبدم فلی شخ من الماء ماسم ملین انتصر تو جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو ناک میں پانی من خر کہتے ہیں یہ ناک کے جو نتنے ہیں تو ناک کے نتنوں میں پانی لے لے اور پھر اس کو جھٹک دے آن, ان رسول منتظہ فلی استنسر و من استجمر فلی یہ الفاظ کا فرق ہے حدیث وہی اب رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے وہ ناک سے پانی جھٹک دے اور جو شخص استنجا کے لیے ڈھیلا استعمال کرے اس کو چاہیے کہ طاق عدد ہونا چاہیے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سو کر اٹھے تو اس کو چاہیے کہ تین مرتبہ آ, ناک سے پانی لے کر جھٹک دے کیونکہ شیطان جو ہے اس نے اس کے نتنوں کے اندر رات گزاری ہے تو دماغ پر اثر شیطان ڈالتا ہے اور ناک کے راستے سے جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ ناک کو تین مرتبہ جھٹک دے صاف کر دے تو شیطان کا اثر چلا جاتا ہے تو اس سے تین مرتبہ کا دھونا ناک کا اور تین مرتبہ اسی طرح جیسے گزر چکا کلی کرنا یہ سب اس سے ثابت ہوا مختلف حدیثوں سے حدثنا هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر واحمد بن عيسى قالوا اخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمه ابن بكير نبي عن, عن سالم مولى شدات قال دخلت على عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفى يوم توفى سعد بن ابي وقاص فدخل عبد الرحمن ابن ابي بكر فتوضا عنده فقالت يا عبد الرحمن اصبغ الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وير للعقاب من النار سالم جو صداد کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ ہیں ان کی طرف میں حاضر ہوا جس دن کے ساتھ ابن ابھی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی تو عبد الرحمن ابن, ابن ابی بکر یہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے یہ بھائی ہیں حضرت عائشہ کے اور انہوں نے وہاں پہنچ کر ان کے پاس حضرت عائشہ کے پاس وضو کی تو حضرت عائشہ نے دیکھا ان کو وضو کرتے ہوئے تو فرمایا کہ عبد الرحمن وضو کو ٹھیک ٹھیک کرو اصبغ اس, اس باغ کہتے ہیں پہلے بھی لفظ آ چکا پورے طور پر ہر کام کو کرنا اطمینان سے کہ یہ نہیں کہ جلدی میں وہ کام کیا جائے کہ آدھا تہائی ہو یہ اصبغ الوضو وضو کو ٹھیک ٹھیک پورا پورا کرو میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا آپ نے فرمایا تھا کہ ان جہنم ایڑیوں کے لیے جہنم کی تباہی ہو تو ویر عقاب مینار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ چونکہ وضو کرتے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح وضو کر رہے ہوں گے کہ ایڑیاں جو ہیں وہ سوکھی رہ گئیں پانی نہیں پہنچا تو اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ ویر اللعقاب النار کہ جہنم کی تباہی ان ایڑیوں کے لیے ہو تو اس واسطے وضو پوری پوری ہونی چاہیے پیر کو بھی اچھی طرح سے مل کر دھونا چاہیے کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے زہیر ابن حرب قال حد جریر دوسری سند وہ حد دسنا قال کالا اخبرنا جریر ان منصور ان ہلال ابنی اصف انب یہاں عبد الله ابن قالر رجا نا رسول اللہ صلّم ممک قطع المدینہ حتائزہ کُنہ با امبریق تاج العندین رسول اللہ, اللہ وسلم من النار اسبق یہ جو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تو کس موقع پر آپ نے فرمایا یہ حدیث آ گئی کہ عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف لوٹ رہے تھے یہاں تک کہ ہم, ہم جو ہے راستے میں ہمیں پانی ملا پانی کی جگہ پہنچے تو اثر کا وقت تھا جو لوگ تھے وہ جلد جلدی جلدی وزو کرنے لگے وہ ہم اجال بہت جلد جلدی وضو کرنے لگے تو یہاں تک کہ ہم ان کے پاس پہنچ گئے ان لوگوں تک جو وزو کر رہے تھے ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ سوکھی تھیں پانی نہیں لگا تھا ان کو اس وقت رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویناقاب منار کہ ایڑیاں جو ہیں ان کو جہنم کی تباہی ہو اسبق وضو وضو پورے طور پر کرو تو اس لیے چونکہ پیروں کو دھونے میں خاص طور پر اگر تھوڑی سی غفلت ہو جائے تو ایڑیوں کا پچھلا حصہ سوکھا رہ جاتا ہے اس لیے خاص طور پر اس کا اہتمام ہونا چاہیے دوسری حدیث میں آ رہا ہے لوگوں کو وضو کرتے دیکھا متھارا اس برتن کو کہتے ہیں جس میں پانی وضو کے لیے رکھا جائے جس کو ہم لوٹا کہتے متھارا جو ہے اس سے پانی لے کر لوگوں کو وضو کرتے دیکھا تو ابو نے فرمایا کہ وضو ٹھیک ٹھیک کرو اس لیے کہ میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم ابوالقاسم کنیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ویلآقار اراقیب منار اراقیب ماں تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا عقاب عقب کی جمع ہے تو پیچھے کو کہتے ہیں اسے مراد ایڑیاں ہیں اس لیے کہ یہی پچھلا حصہ ہے پیر یہاں اراکیب کا لفظ ہے ارقوب جو ہیں یہ اصل میں ایڑیوں کے اوپر جو کیا کہتے ہیں وہ جو اوپر جو پٹھا ہے جو ایڑی کے اوپر نہیں ہاں کیا بولتے ہیں ہاں یہ راقیب ارقوب جو ہے یہ جو پٹھا ایڑی کے اوپر کا اس کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم کی خرابی ہو معلوم ہوا کہ ایڑی ہی نہیں خالی بلکہ تخنوں سے اوپر جو ایڑی کا حصہ ہے پٹھا وہ بھی دھولنا چاہیے حدثنی سلمت بن سبیب قال حدثنی حسن بن محمد بن آین قال حدثنی معقل عن نبی زبیر انجابر قال اقبرنی عمر بن الخطاب ان رجلن توضع فترک موضع زفر علی قدمه فعب صلح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ارجعن آسن اک فرض عصم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی جابر رضی اللہ عنہ کو کہ ایک شخص نے وضو کی اور اس نے ایک ناخن کے برابر اپنے پیر پر جگہ جو ہے وہ اس نے چھوڑ دی تھی وہ نہیں دھلی تھی تو رسول اللہ نے اللہ دکھلایا اس کو اور اس کے بعد آپ نے فرمایا واپس جاؤ اچھی طرح وضو کرو چنانچہ وہ واپس گیا پھر اس نے وہ نماز پڑھ لی تو ایک ناخن بر بھی برابر بھی حصہ وضو کے اعضاء میں سے سوکھا رہنا چاہیے۔ وحدثنا ابو الطاهر والفظ له قال اخبرنا عبد ابن بن وهب عن مالك بن انس عن سهيل بن ابي صالح نبي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ العبد المسلم ابي المؤمن فغسل وجهه خلص من وجهه كل خطيه نظر إليها بعينيه مع الماء أو ما اخر قطره الماء قطره الماء فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيه كان بطشطها يداه مع الماء او ما اخر قطره الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيه مشطها رجليه مع الماء أو ما آخر قطره الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب ابو هريره رضي الله عن ثرواته رسول الله صلى الله عليه وسلم انى فرمى مسلمان بنده آپ نے المسلم کا لفظ فرمایا یا المومن کا فرمایا تو رابی کو گیا شک ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان بندہ یا مومن بندہ جب وضو کرتا ہے اور اپنا منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے وہ تمام خطائیں گنا جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں کہ جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا چہرے پر آنکھیں ہیں تو ظاہر ہے کہ آنکھوں سے کوئی گنا کی چیز دیکھی اور بل ارادہ دیکھی اس سے آنکھیں گنہ گار ہوئی ہیں تو جب منہ دھویا تو یہ گنا اس سے جھڑ گئے مالما پانی کے ساتھ ساتھ وہ گنا چلے گئے یہ آپ نے فرمایا آخری قطرہ پانی کا جو ہے اس کے ساتھ چلے گئے پھر اسی طرح جب اس نے اپنے ہاتھوں کو دھویا تو ہاتھوں سے وہ سارے گنا نکل گئے کہ جن جن ہاتھوں سے اس نے گناہ کو پکڑا تھا یعنی گناہ والے کام ہاتھوں سے کیے تھے پانی کے ساتھ ساتھ چلے گئے یہ آخری قطرہ پانی کا جو ہاتھوں سے گرا ہے اس کے ساتھ پھر جس جب اس نے اپنے پیروں کو دھویا تو تمام خطائیں گنا جن کے لیے وہ اپنے پیروں سے چلا تھا پانی کے ساتھ نکل جائیں گے یہ آخری قطرہ جو پانی کا پیروں سے گرے گا اس کے ساتھ وہ گنا نکل جائیں گے یہاں تک کہ وہ گناوں سے پاک صاف ہو جائے گا تو وضو جو ہے اس جب پاک ہونے کے لیے آدمی کر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اس سے گناہ جھڑ گئے ہیں حدثنا محمد بن محمر ابن ربعی القیسی قال حدثنا ابو حشام المخزومی عن الدل واحد وہو ابن زیاد قال حدثنا عثمان بن حکیم قال حدثنا محمد بن المنقدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضع فعسن الوضو خرجت خطایاہ من جسدی حتی تخرج من تحتی ازفار ہی یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہمران جن کی حدیث پہلے وضو کے سلسلے میں گزر گئی تو انہی کی روایت ہے کہ حضرت عثمان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس شخص نے وضو کی اور اچھی طرح وضو کی تو اس کے جسم سے اس کے گنا اور خطائیں نکل جائیں گی یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے اندر سے بھی خطائیں نکل کے آ جائیں گی تو اس سے معلوم ہوا کہ وضو جو ہے وہ چونکہ یہاں پورے جسم کا لفظ ہے وہ پچھلے حدیث میں آیا تھا کہ ہاتھوں سے چہرے سے اور پیروں سے نکلے گی یہاں اس حدیث سے ہوا کہ اس کے پورے جسم سے اس لیے کہ اطراف جسم جب دھل گئے ہیں اور ان کو پاک صاف کر لیا گیا تو اللہ کی رحمت سے یہ بات وعید ہے کہ بیچ کا حصہ بدن کا جو ہے وہ گنگاری رہ جائے حدثني ابو قره محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا ابن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا قائلد بن مخلد عن سليمان ابن بلال قال حدثني عمارة ابن غزية الانصاري ان نعيم ابن عبد الله المجمر قال أبا رايت ابا هريره يتوضا فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسع براسي ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبضو وقال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباق الوضوء فما استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله ابو نعائ ابن عبداللہ المجمر کہتے ہیں کہ میں نے ابو الر رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے دیکھا انہوں نے اپنا منہ دھویا اور اسبغ الوضو کا مطلب یہ اصبل وضو کا مطلب پورے طور پر اچھی طرح اس کو دھویا پانی خوب پہنچایا چہرے پر داڑھی کے اندر چاروں طرف پانی اچھی طرح پہنچا دیا پھر انہوں نے اپنا دانا ہاتھ دھویا یہاں تک کہ وہ جو ازب یہ تو یہ جو ہے ازب کہتے ہیں یہ تو اوپر کوہنی سے اوپر کا حصہ ہے پانی پہنچا دیا پھر اسی طرح انہوں نے بایا ہاتھ دھویا اور پانی کو جو ہے وہ اپنے بازو تک پہنچا دیا پھر اپنے سر کا مسا کیا اس کے بعد انہوں نے دانا پاؤں دھویا اور یہاں تک کہ پنڈلی تک پہنچا دیا پانی پھر بایاں پاؤں دھویا یہاں تک کہ پنڈلی تک پہنچایا اس کا پانی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی آسرم کو وضو کرتے دیکھا اور پھر ابو نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ فرمایا تم جو ہے قیامت کے دن الغل الغر المحجلون ہو گئے وضو کے پورے طور پر کرنے کی وجہ سے غر اور محجل کس کو کہتے ہیں اصل میں یہ لفظ خاص طور پر تو بولا جاتا ہے گھوڑے کے لیے غر کہتے ہیں کہ وہ گھوڑا جس کی پیشانی سفید ہو اور المحجل حجل سے محجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی ٹانگیں جو ہیں گھٹنے جو خاص طور پر وہ سفید ہوں اسی لیے جس کی یہ اور ٹانگے سفید ہو جائیں یعنی گھٹنے سے نیچے تک ایسے گھوڑے کو پچکلیاں بولتے ہیں اور یہ گھوڑا جو ہے بہت اچھا نسل کا سمجھا جاتا ہے بڑی قیمتی سمجھا جاتا تھا گھوڑا ایسا کہ جس کی یہ پچکلیاں ہوں تو یہ آپ نے یہ لفظ یہاں استعمال فرمایا کہ تم قیامت کے دن تم پچکلیاں ہو جاؤ گے وضو کو پورے طور پر کرنے کی وجہ سے سو جو تم میں سے ایسا کر سکے اس کو چاہیے کہ اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کو خوب اچھی طرح سے ترک کیا کریں وضو کے اندر تو یہ وضو کا پانی جو ہے یہ دراصل جب گناہوں کو جھاڑے گا تو معلوم ہوا کہ یہ اس کے اندر نور ہے اس پانی میں وضو کے لیے جو کیے جا رہا ہے قیامت کے دن اس کی وجہ سے یہ آزاد چمکیں گے نورانی ہوں گے یہ اس امت کی خصوصیت ہے <تصفح> وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني ابن واب قال أقبرني عمر بن الحالس عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى بأهرير يتوضه فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أسر الوضوء فما استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أبو رير رضي الله عنه کے بارے میں ہے کہ نوائم،, نوائم ابن عبداللہ جو پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے یہ روایت کی کہ میں نے دیکھا حضرت ابو را کو وضو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے منہ دھویا اور اپنے ہاتھوں کو یہاں دیں گے اس پانی کو اتنے اوپر تک دھویا پھر انہوں نے اپنے پیروں کو دھویا یہاں تک کہ وہ پنڈلیوں تک اس پانی کو پہنچایا پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ میری امت قیامت کے دن پچکلیاں بن کے آئے گی وضو کے اثر سے سو تم میں سے جوش کر سکے تو اس کو چاہیے کہ اپنی ان وضو کی غرہ پیشانی کو اور ان جگہوں کو اچھی طرح سے تر کرے تو ایسا اس کو کرنا چاہیے حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعاً عن مروان القزاري قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن نبي مالك الأشجعي سعاد بن الطارق عن نبي هازم ونبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن له أشد بياضاً من السلج وأحلى من العسل باللبن روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم نے میری حوصلہ کون سی ہے آپ کی حوص حوضر میری حوض جو ہے وہ فرمایا کہ اس کا فاصلہ جو ہے یعنی لمبائی چوڑائی الا سے عدن احل کیا ہے فلسطین کا شہر تو فلسطین سے عدن ایک ہزار میل ہے تو تو آپ نے فرمایا کہ اتنی لمبی چوڑی وہ حوض ہے اور فرمایا کہ سف... برف سے زیادہ سفید ہے اور دودھ اور شہد سے زیادہ میٹھا اس کا پانی ہے اور اس کے برتن جو ہیں وہ ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں میں لوگوں کو اس سے ہٹاؤں گا جس طرح سے کوئی آدمی لوگوں کے اونٹوں کو جو ہے وہ ہٹاتا ہے تو اس طرح سے میں حوض سے اپنی حوض سے جس طرح کوئی دوسروں کے اونٹ آ رہے ہیں تو اپنی حوض سے ہٹاتا ہے تو میں بھی ہر ایک کو تھوڑی آنے دوں گا وہاں کے ساری دنیا کے لوگوں کے واسطے نہیں مطلب میری امت کے لیے ہے. تو میں اس طرح سے لوگوں کو روکوں گا تو عرض کیا عرض کیا کیا یا رسول اللہ آپ ہم کو پہچانیں گے اس دن سوال یہ ہے کہ اوروں کو نہیں آنے دیں گے آپ ہم کو پہچانیں گے آپ نے فرمایا ہاں تمہاری ایک نشانی ہوگی جو اور امتوں میں کسی کو نہیں ملے گی تم میرے پاس آؤ گے پچکلیاں وہی میں جو کہ پریشانی چہرے منور ہوں گے اور ہاتھ اور پاؤں بھی نورانی ہوں گے وضو کے اثر سے تو اس لیے معلوم ہوا کہ وضو اچھی طرح ہونا چاہیے ابو ابن فطی مالک رسول اللہ وسلم طرد علي أمتي الحوت وأنا أزود الناس عنه كما يزود الرجل ابل الرجل عن إبله قالوا يا, ب... يا نبي الله تعرفنا قال نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم طردون علي غر مهجلين من آثار الوضوء ولا يصدن عني طائفة منكم فلا يصلون فأقول يا ربي هؤلاء من أصحابي فیوجی <بَادَك> بنی انہوں ان کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میرے پاس حوض پر آئے گی اور میں لوگوں کو ہٹا رہا ہوں گا جس طرح کوئی شخص اپنے اونٹوں سے بچا کر دوسروں کے اونٹوں کو ہٹاتا ہے تو عرض کیا یا نبی اللہ آپ ہم کو پہچانیں گے آپ نے فرمایا ہاں تمہارے ایک علامت ہوگی جو تمہارے علاوہ کسی کو کسی کے پاس نہیں ہوگی تم میرے پاس آؤ گے پچکلیاں وضو کے اثر سے اور مجھ سے ایک جماعت تم میں جو ہے اس کو روکا جائے گا وہ مجھ تک نہیں آئیں گے تو میں کہوں گا پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں ان کو کیوں روکا جا رہا ہے میرے پاس آنے سے تو مجھے فرشتہ جواب دے گا کہ اور کہے گا کیا آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کہ نئے کام کر ڈالے معلوم ہوا کہ دین میں نئی باتیں ملانا اور دین کی حالت کو بدل دینا یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوسر پر آنے سے روکنے والی ہوگی <تصفح> حدثنا يا ابن أيوب وسريج ابن يونس وقتيبة ابن سعيد وعلي ابن جحر جميعا عن إسماعيل ابن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني على نبي نبي ريران رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قومي مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أن إنا قد رأينا إخواننا قالوا قالوا أولثنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتوا بعد من, من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجل له خير غر محجل بين ذالي خيل خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غر محجلين من الوضوء وأن فرطهم على, على الحوض إلا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال أناديهم على حلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا ابو ریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقبر قبرستان میں تشریف لائے آپ نے فرمایا السلام علیکم دارین وا انشاء اللہ لا حقون. یہ ہے سلام قبرستان میں جو دفن ہے مسلمان ان کو سلام کرنے کا جو طریقہ ہے آپ نے فرمایا کہ السلام علیکم سلام و تم پر وہ قوم جو ایمان والی قوم جو یہاں اس جگہ پر جو بسی ہوئی ہے اور دفن ہے اور انشاءاللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں تو لوگوں نے رس کیا کہ رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو میرے بھائی وہ ہیں جو یعنی ابھی نہیں آئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک نہیں آئے اپنی امت کے افراد کو تو آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اس کا ایک گھوڑا ہے پچکلیاں ان گھوڑوں کے بیچ میں جو کالے ہیں بجنگے ان گھوڑوں کے بیچ میں ایک پچکلیاں گھوڑا ہے کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا اور اس کے رسول کیوں نہیں وہ تو پہچان لے گا آپ نے فرمایا کہ تو پھر یہ لوگ میرے پاس آئیں گے اس طرح کہ ان کے پیشانیاں اور ان کے ہاتھ پاؤں وضو کی وجہ سے روشن ہوں گے اور میں ان سے ملوں گا ہوس کے اوپر مگر کچھ لوگ ہوں گے جن کو میرے ہوس سے ہٹایا جائے گا جس طرح سے ایک بھٹکا اونٹ آ جائے اس کو جس طرح سے ہٹایا جاتا ہے میں ان کو پکاروں گا یا تو کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد جو ہے وہ تبدیلیاں کر دی ہیں تو میں کہوں گا کہ پھر تو تباہ ہو جاؤ تباہ ہو جاؤ یہ آپ فرمائیں گے تو ہوا کہ دین کو سنتوں کے سنت کے مطابق اور قرآن اور حدیث کے مطابق ہی اختیار کرنا یہی دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کا اور آپ کی شفاعت کا سبب ہے ازم <قسم> قال <سؤال> کنت خلف ابی حریرہ وہو اتوضع للصلاح فکان یمد یدوو اتا یبلغ ابطہو فقلت یا ابا حریرہ ماہذا الوضوء فقال یا بنی فروخہ ابو حازم سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں ابو حریر رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھا اور وہ وضو کر رہے تھے نماز کے واسطے تو وہ اپنا ہاتھ اتنا بڑھا رہے تھے دھونے کے واسطے یہاں تک کہ وہ ان کے بغل تک پہنچ رہا تھا یعنی ان کا دھونا ہاتھ اس طرح بڑا بڑا کر ایسے ہی اس طرح دھو رہے تھے یہاں تک تو میں نے ان سے میں نے کہا کہ ایسے وزو ہے یہ وضو ہوتا ہے لیکن کیا آپ یہاں تک لے جا رہے ہیں یہاں تک ایسے انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا بنو فروخ بنو فروخ جو ہے یہ فروخ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے ہیں جو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے بعد کسی بیوی سے پیدا ہوئے ہیں ایسے ایک ان کے بیٹے مدین بھی ہوئے ہیں جن سے مدین قوم جن کی طرف منسوخ ہوئی اور ان میں انبیاء ہے جن میں خاص طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے تو یہ ایک فروغ ان کی اولاد میں ہیں جو یہ عرب میں نہیں بلکہ یوں کا یہ کہ جیسے شمال مشرق یعنی عراق اور ایران کی طرف پھیل گئے تو اس لیے ان کو اجمی کہا جاتا ہے تو بنو فروق کا مطلب کیا ہوا کہ جیسے ہم کہ عرب کہیں کہ تم اے آجمی مطلب تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے مجھے معلوم ہوتا کہ ایک ایسا آدمی یہاں موجود ہے جو مسائل سے واقف نہیں ہے کم علم ہے تو مجھے پتہ نہیں تھا بنو فروق تم یہاں ہو مجھے اگر معلوم ہوتا کہ تم یہاں ہو تو میں پھر ایسی وضو نہ کرتا یہ انہوں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا کہ وضو تو وہی ہے جو تم سمجھ رہے کہ بھئی یہاں کونوں تک دھونا چاہیے اب میں یہاں تک دھو رہا ہوں تو اصل میں یہ میرا ایک ایسا عمل ہے کہ مجھے دوسرے کے سامنے نہیں کرنا تھا لیکن میں کیوں کر رہا ہوں وہ یہ کہ میں نے اپنے خلیل یہ ابو رضی اللہ عنہ کو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس محبت میں کبھی تو ابوالقاسم کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خلیلی ہی کہا تھا میرے خلیل یعنی ہمارے جن کے محبت میرے دلوں میں ہے تو میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہوئے کہ مومن کے زیور وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا جنت میں تو اس لیے میں وضو کرتے وقت پانی خوب جہاں تک پہنچا سکتا ہوں وہاں تک پہنچا رہا ہوں مجھے پانی ہوتا ہے تم ہی آؤ تو میں ایسی وضو کرتا ہی نا تو معلوم ہوا کہ اگر ایسے جگہ ہو کہ جہاں کسی عمل سے جو عمل کے پسندیدہ تو ہے مگر یہ کہ جو حکم شرعی ہے وہ اس سے آگے ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے بے وجہ لوگ فتنے مبتلا ہوں گے اور بحثیں برکت حدنا ابن ایوب و قطعہ و ابن عن اسماعیل ابن جعفر قال ابن الوب حدنا اسماعیل قال اقبر عنیلا ان رسول اللہ صلاح قال علا الله عال میم الخط به بحد دراجات کاروبلا يا رسول اللہ کال اسباق البو المکار و کسرت الخط الامساجد و انتظار بعد فضال کو مربط ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتلاؤں کہ جس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں قطاؤں کو مٹا دیں اور درجوں کو بلند فرمائیں تو صحابہ نے رسیہ کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اس باغ العدو یعنی وضو کو پورے طور پر اطمینان کے ساتھ کرنا مگر یہ علی المکار یعنی یہ کہ تکلیفوں کی حالت میں اب وہ تکلیف اور ناپسندیدگی جو ہے چاہے تو موسم کی وجہ سے ہو کیونکہ سردی ہو رہی ہے بہت پانی ٹھنڈا ہے پانی کو نہیں لگ رہا مگر وضو پھر بھی ہو رہی ہے یہ اسی طرح سے تکلیف ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے وضو کرنا مشکل ہو رہا ہے مگر پھر بھی وضو کر رہا ہے یہ ہے اس باغ البو علی المکار وضو پورے طور پر کرنا تکلیفوں اور ناپسندیدہ صورت کے باوجود اسی طرح سے مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنا ہو تو مطلب یہ زیادہ قدم چلنے کے معنی یہ ہے کہ مسجد فاصلے پر ہے اور زیادہ چلنا پڑتا ہے تو یہ زیادہ چلنا بہت اچھی بات ہوگی اس سے خطائیں معاف ہوں گی اور درجے بلند ہوں گے اور فرمائے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار یہ بھی یہی ہے کہ ایک فرد نماز پڑھ لی دوسری نماز کے انتظار میں لگ گئے اب چاہے تو وہ انتظار اگر کوئی کام نہیں مسجد میں کر لے اور اگر یہ مسجد میں نہیں ٹھہر سکتا اس لیے اس کو کام ہے یقیناً کام کو جائے لیکن ذہن جو ہے وہ دوسری نماز کے انتظار میں لگ رہا ہے فرما فضال کومرباس یہ جو ہے یہ کام یہ تو ربات ہے ربات کہتے ہیں جہاد کے میدان میں سیکیورٹی کا فرض جو ڈیوٹی دینا یعنی اپنی ملٹری کی حفاظت کے لیے راتوں کو جاگنا اس کو ربات کہا جاتا ہے اور اس کے بہت ثواب اور فضیلت حدیثوں میں آتی ہے تو اس لیے فرمایا کہ یہ تو ربات ہے کیا مطلب ہوا جیسے وہاں دشمن کو کی حفاظت دشمن سے اپنے لوگوں کی حفاظت ہو رہی ہے یہ نماز کے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ آدمی سیکورٹی کر رہا ہے یہ اپنی نماز کی سیکیورٹی میں لگا ہوا ہے کہ نماز میری چھوٹ نہیں نہ پائے تو اس لیے اس کو ربات فرمایا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار میں لگنا بہت بڑے ثواب کی بات ہے جیسے مجاہد ربات کر رہا ہے آگے حدیث دوسری م... آ... آ رہی ہے کہ آ... معت محتم... آ... ام... امام مالک نے اس روایت کو لیا ہے اور لیکن اس میں دو مرتبہ فضا علی کو مرباد دو دو مرتبہ آیا تو آپ نے دو مرتبہ فرمایا حقبصن آپ بن طیبۃد وامر الناقب و ضحیر ابن حرب قلفانب عبرانبی صلیمش حدیسر ابو رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر میں مجھے مسلمانوں پر مشقت کا خیال نہ ہوتا اور دوسر دوسری روایت میں میری امت مومنین کی جگہ یعنی مجھے اپنی امت پر مشقت کا اور تکلیف کا اور بوجھ کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا تو چونکہ اس پابندی سے اور کہ ایک تو وضو کر رہے نماز پڑھنے جا رہے اوپر سے ایک مسواق کا بھی حکم دے دیا ہے تو ظاہر ہے کہ مشقت کا سبب ہوگا مگر اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسواک کرنا آپ کو اتنا پسند تھا کہ ہر نماز کے وقت آپ نے یہ چاہا کہ وضو کے ساتھ مسواک ہوا کرے حد ابو قرع محمد بن العلاء قال حدثنا ابن عن عن المقدام ابن شرعیہ نبی تو آئے شلط ان قانب البیل وسلم اجاد غلط تو مقدام ابن سریح اپنے والد سے روایت کرتا ہے یعنی سرحب سے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اور میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں تشریف لاتے تھے تو پہلا کام کیا کرتے تھے یعنی وہاں آپ کس چیز سے ابتدا کرتے تھے تو عائشہ نے کہا کہ مسواک سے یعنی گھر میں بھی تشریف لانے کے بعد پہلا کام آپ یہ کرتے تھے کہ مسواک کرتے پھر اور کاموں میں لگتے تو معلوما کہ اس سے آپ کو مسواق کا پسندیدہ ہونا منہ کی صفائی ستھرائی یہ آپ کو بہت پسند تھی دوسری حدیث میں بھی یہی ہے کہ آپ گھر میں مسواق سے اتزار کرتے تھے حدثنا حدس حب حبیب الحال قال الحالی احمد ابن زید ان غیلان ابن جلما نبی بردا انبی قال کال دخل والی صلی اللہ علیہ وسلم وطرف السبا کی اعلی علیہسانی ابو موسیٰ مساشری کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور مسواق کا کنارہ آپ کے زبان پر تھا یعنی آپ اس کو منہ میں لیے ہوئے تھے مسواق کو تو معلوم ہے کہ وضو سے ہٹ کر بھی مسواق آ وقتاً فوقتاً آپ کرتے رہتے تھے حدثنا ابو بکر ابن ابی شعیب قال حدثنا حسین عن حسین عن ابی واحل النزیف اقال قان رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام اضاقام یسوس فاہو فاہو بسواق حضور حضیف رض روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو آپ اپنے منہ کو مسواق سے صاف کرتے تھے شاف یسوخو اس کے معنی آتے ہیں مسواق کو ایسے دانتوں کے اوپر ایسے پھیرنا یہ ہے چوڑائی میں تو آپ اس طرح سے اپنے مسواق کر رہے تھے کرتے تھے جب تحجر سے اٹھتے تھے دوسری روایت میں رات کے وقت میں اٹھنے کا لفظ ہے وہاں تحجد کا لفظ نہیں انہی حضرت حضیفہ کی روایت تیسری روایت میں بھی حضرت کا لفظ وہی آ رہا کہ جب آپ رات میں اٹھا کرتے تھے حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا اسماعیل بن مسلم کال حدثنا, حدثنا ابو اب المتوکر ان ابن عباس عباسن حدس بات عند نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات ضاتہ فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فقلت فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقن عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضع ثم قام فصلى ثم استدعى ثم قام فقلت فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضع ثم قام فصلى ابو المتوکل کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رات گزاری واقعہ یہ ہے کہ آپ کے چچا جو ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کے خیال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتیں کیسے گزارتی یہ معلوم ہونا چاہیے رات کے امان معلوم ہونا چاہیے دن میں تو آپ ہمارے سامنے ہوتے ہیں لیکن رات کا نہیں پتہ چلتا تو رات معلوم ہونی چاہیے یہ کیسے گزرتی یہ آپ کے چیچا حضرت عباس کا حال ہے وہ کیونکہ چچا ہیں مگر اس کے باوجود یہاں مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ ہے بتیجے تو ہیں مگر رسول اللہ ہیں اس لیے آ, اگر کوئی اور بتیجے ہوتے تو جا کر خود ہی پوچھ رہے تھے بھی, آپ رات کیسے سویا کرتے ہیں کس طرح رات گزارتے ہیں مگر یہاں تو رسول اللہ کا مسئلہ ہے ادب کس طرح سے معلوم وہ حیلہ یہ کیا کہ اپنے بیٹے عبداللہ جو ہیں وہ بہت کم عمر ہیں دس گیارہ سال کی عمر ہے تو انہوں نے ان سے کہا کہ ایسا ہے کہ آج کی رات تمہاری خالہ کے پاس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمونہ وہاں ہوں گی تو اس لیے تم ایسا کرو کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے مسجد میں ٹھہر جانا اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے گھر لے جائیں تو وہاں چلے جانا رات کو سونا تو پھر مجھے بتانا صبح کو کہ آپ کس طرح سوئے چنانچہ عبداللہ اللہ عباس مسجدی میں ٹھہر گئے لوگ سب چلے گئے یہ ٹھہرے گئے تو ظاہرے کے لائٹ وغیرہ تو تھی نہیں اس زمانے میں اندھیرا ہوتا تھا مسجد میں تو آپ جب دیر کے بعد اپنے حضرت شریف سے باہر نکلے مسجد میں تو آپ کو محسوس ہوا کوئی ہے پوچھا کون تو عبداللہ ابن باغ نے کہا کہ میں ہوں عبداللہ عرمات کیسے ٹھہرے ہوا میرے ساتھ لے جائے اپنے گھر تو رات کو وہ وہاں ٹھہرے تو اس لیے وہ انہوں نے بتلایا ان کی روایت ہے یہ کہ آپ کس طرح سو رہے تھے تکیا کس طرف کو تھا میں کیسے لیٹ گیا پھر آپ اٹھے تو یہاں وہ آپ کے اٹھنے کا ذکر ہے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک رات میں نے گزاری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر رات میں اٹھے اور آپ باہر نکل گئے اور آپ نے آسمان کو دیکھا پھر یہ سورہ آل عمران کی آیتیں جو ہیں آخری رکو کی نفی خلق اس سماواتی و اوزی وقت و یہ آیت پڑی یہاں تک فقین النار تک پھر آپ گھر میں واپس تشریف لائے اور آپ نے مسواک کیا وضو کیا پھر آپ کھڑے ہو گئے نماز پڑھی پھر تھوڑا لیٹ گئے اور پھر کھڑے ہوئے پھر آپ باہر نکل گئے اور آسمان کی طرف دیکھا پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی سورہ عال عمران کی آخر کی پھر آپ لوٹ کر آئے اور آپ نے مسواک کیا وضو کیا پھر کھڑے ہو گئے پھر نماز پڑھی معلوم ہوا کہ رات کو نوافل کے لیے بار بار آپ اٹھتے بار بار پڑھتے رہتے اتنی مرتبہ بھی آنکھ کھلتی باہر جا کر آسمان کی طرف دیکھنا وقت کے لیے ستاروں کو دیکھ کر وقت کا اندازہ ہو جاتا ہے کیا وقت ہو گیا ہے اس لیے آپ باہر تشہیر جاتے تھے پرانے لوگوں کو تو یہ طریقہ تھا گھڑیاں وڑیاں کہاں ہوتی تھی یہ تو اب آ کر کے ہمارے کتنا آپ جتنے ہاتھ اور جتنے پیر اب کے ساتھ جوتوں میں بھی گھڑیاں لگ گئی ہوں گی لیکن اس وقت تو یہ تھا کہ آسمان کے ستارے دیکھ کر یہ وقت کا اندازہ ہوتا تھا اس لیے آپ بہت لے جاتے تھے تو اس سے معلوم ہوا کہ جتنی مرتبہ آپ وضو کر رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں آپ وسواس کر رہے ہیں تو اسی لیے اس حدیث کو یہاں اس باب میں لائیں ہیں حد ابو بن ابھی شعیبہ تقلیم الفارد ابن السعیب قال ابو اب عن عن سے روایت أو کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ فطرت جو ہے وہ پانچ ہیں یعنی نیچر, نیچرل بات فطری باتیں پانچ ہیں یہ پانچ باتیں فطرت سے ہیں دونوں لفظ آئے ہیں تو رابی کو اس میں شبہ ہے کہ الفطرت و خمسم یا او, او من پانچ باتیں فطرت سے ہیں یہ فطرت کی پانچ باتیں حاصل تو ایک ہی ہے لیکن الفاظ جو ہیں وہ رابی نے کوشش کی ہے کہ الفاظ میں بھی اگر فرق آ تو اس کو نقل کر دیں وہ پانچ باتیں کیا ہیں جو فطرت اور فطرت سے متعلق ہیں ایک تو خطرہ کرنا دوسرے جو ہے وہ الحداد کہتے ہیں یہ جو اس طرح استعمال کرنا جو بال کاٹنے کے لیے تو مطلب ہوا کہ ناف سے نیچے کے بال کاٹنا مراد ہے اس سے اور اسی طرح سے ناخن قلم کرنا ناخن کاٹنا اور بغل کے بال جو ہے وہ اکھاڑنا وقس شارب اور مونچھوں کو قطرنا صاحب جہاں تک اس کا تعلق ہے نطف ولیب کے بال اکھاڑنا یہ اس میں قید یہ ہے کہ پسندیدہ تو یہی ہے مگر قید یہ ہے کہ اس کی طاقت بھی ہو اور اس کو برداشت کر سکے اسی لیے کہیں آئے گا بدنی کسی روایت میں ہے کہ نہیں ہے کسی کئی کتاب میں ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ اپنے بغل کے بال کاٹ رہے تھے بجائے اکھاڑنے کے تو انہوں نے خود ہی فرمایا مجھے معلوم ہے کہ بال اکھاڑنا زیادہ اچھا ہے مگر مجھے اس پر اس کی طاقت نہیں ہے تو اگر طاقت نہ ہو تو بال اس کو سیو کرے لیکن بہرحال یہ کہ بغل کے بال صاف ہونے چاہیے جہاں تک ناخن کاٹنے کا تعلق ہے تو ہاتھوں اور پیروں کے دونوں کے ناخن کٹنے چاہیے ناخن کاٹنے کا جو ہے سنت طریقہ وہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں کے بعد با... ناخن کاٹے جائیں پیروں کے بعد میں اور ہاتھوں میں بھی پہلے دائیں ہاتھ کے کاٹے جائیں پھر بائیں ہاتھ کے اور دائیں ہاتھ میں بھی ناخن کاٹنے کی ابتدا ہونی چاہیے یہ شہادت کی انگلی مصب اس کو کہتے ہیں اس اس کا پیر ناخن کٹے پھر جو ہے وسطہ یہ بیج کی انگلی جو ہے اس کے ناخن کٹے پھر بنسر جو ہے یہ اس, اس انگلی کو کہتے ہیں اس کے کٹے پھر خنسر اس کو کہتے ہیں اس کے اور اس کے بعد یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں سب اس کا ناخن کٹے اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ اس بائیں ہاتھ کو یہ کن انگلی جس کو خنسر کہتے ہیں اس سے ابتدا کرے اور چلتے چلتے یہ انگوٹھے تک پہنچ جائے یہ ہے اس کی صورت لیکن جب پیر کے کاٹنے شروع کریں گے تو دانے پیر کے تو کاٹیں لیکن دانے پیر کے کن انگلی جو ہے وہاں سے شروع کر کے اور بائیں پیر کے کن انگلی پر ختم کر دے یہ ہے طریقہ ناخون کے کاٹنے کا قصوصارف جہاں تک آ... مونچھوں کے کاٹنے کا مسئلہ ہے وہ آگے اگر آیا تو میں وہاں بیان کروں نہیں آیا تو پھر اس کو بتلا دوں حد سنی اب اتحا ہے وہ ہر مہنت یا ابن واپ الختطن استحداد اس میں بھی وہی پانچ باتیں جو ہیں فطرت کی ہیں یحیب اخبر ابن السلمان عمران الجونی مالک قالا قالا انس وقت ع فیقت شار و تقلیم اللہ نتر اکثر من لیلہ انس ابن مالک رضی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جو ایک مدت مقرر کر دی گئی ہے یعنی کتنے دن کے بعد ہونے چاہیے یہ کام کہ مچھوں کو قطرنا ناخنوں کا کاٹنا اور اسی طرح سے بغل کے بال اکھاڑنا یا اسی طرح سے ناف سے نیچے کے بال جو ہے وہ موننا سیو کرنا تو یہ ان کے لیے مدت کیا کہ ہم چالیس دن سے زیادہ نہ مطلب گزارے ہیں. اس کے اندر اندر دس دن میں ایک ہفتے میں یا دو ہفتے میں جیسا ہو لیکن چالیس دن سے زیادہ نہیں گزرنا چاہیے مکرو ہو جائے گا اگر چالیس دن سے زیادہ گزارے ان سب چیزوں پر حدثنا محمد ابن المسن کالحدنا ابن السعید اور دوسری سند و حد ابن العمیر کالحدنا ابی جمی انبید ان ابن عمر ان نبی اسلیہ وسلم احف الصوارب واف الحا تو نافع ابن عمر سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مونچھوں کو کترواؤ اور ایف اللہا داڑیوں کو بڑھاؤ اے جو ہے عین سے اس کے معنی لٹکانے کے ہیں تو داڑھی اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھے اس طرح کے وہ لٹکی بھی معلوم ہو یہ ہے حاصل اے کا لفظ آیا اور اسی طرح سے مونچھوں کے واسطے احسا کا لفظ ہے تو کہیں تو یہ ہے کہ اس کے معنی ہوں گے اتنا قطر نا کہ اچھی طرح سے وہ قطر جائے اسی لیے یعنی جو اسکن ہے اور جلد ہے وہ نظر آئے یہ ہے احسا کے معنی ہاتھ سے اور احفا جو ہے عین سے اس کے معنی چھوڑنے کے اور لٹکانے کے ہیں تو داڑیاں تو لٹکی بھی ہونی چاہیے موچھیں خوب کتری بھی ہونی چاہیے تو زیادہ کتری بھی یہ تو بہت اچھی بات ہے اسی لیے بعض کا رائے ہوئی سیو کیا جائے لیکن عام فقہ ہے اس کو کہا کہ نہیں قصر کرنا کترنا ہی اچھا ہے سیو کرنا ٹھیک نہیں ہے بعض زیادہ لوگوں نے یہی بات کہی ہے فقہان ہے کیونکہ آگے جو لفظ آ رہا ہے جز و کا لفظ ہے وہ آگے آ رہی ہے تھی پہلے پڑھو حدثنا بن سعید عن مالک مالک ابن, ابن, نافع ابن عمر, وسلم عمر ابن عمری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کے کترنے اور داڑیوں کے لٹکانے کا حکم دیا پتہ نہیں کہ اس حدیث کا کیا لوگ جواب دیتے ہیں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب یہ داڑھیوں کا مسئلہ جو ہے اور اونچوں کا یہ سنن عادیہ میں ہے سنن عدیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک شرعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ آپ کی جو اپنی ایک عادت تھی اس کے مطابق ایسا کرتے تھے تو یہ تقسیم کی اور اس کی مثال جیسے آپ کا لباس تھا تو آپ کیسا کرتا پہنتے تھے اور آپ کیسی لنگی دھوتی پہنتے تھے یا جو بھی تھا وغیرہ یہ سنان عادیم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹھیک ویسے ہی جو ہے قمیص اور آبا پہنے اور ویسے ہی لنگی پہنے یہ کوئی ضروری نہیں تو یہ سننے عادیم ہے اسی طرح سے یہ داڑھی موج کا مسئلہ لیکن یہاں بالکل واضح بات یہ ہے جس کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا کیوں یہ نکالا ہوگا کہ آپ نے کبھی کہیں حکم یہ نہیں دیا کہ صاحب ایسی تو لنگی پہنا کرو اور ایسے جو ہے کرتا پہنا کرو یہ کہیں نہیں ہے کہیں ایسی حدیث میں نہیں آتا لیکن اس میں حکم ہے جب حکم دے دیا تو اس سرن عادیہ میں نہیں رہا بلکہ سرن شرعیہ میں ہو گیا یہ شریعت بن گئی حدثنا دسنا سہل ابن عثمان قال حدثنا یزید بن ذرائع عمر ابن محمد قال حدثنا نافیان ابن عمر, عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف احفظ صلاح وبن اللحا کہ ابن عمد سے روایت ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مشرقین کے خلاف کرو تم موچھوں کو کترواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ او فو کا لفظ وفا یا فی پورا کرنا یعنی داڑھی کو پورا ہونے دو یہ مطلب ہوا اور موچھوں کے لیے وہی لفظ ہے تو مشرقین کی مخالفت کے معنی یہ ہیں کہ مشرقین جو ہیں وہ مونچھے نہیں کترتے تھے تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم مونچھیں کترو مشرقین کے خلاف کرو مشرقین کے تو منچے فوٹو کے اوپر آتی تھی اس سے آپ نے روکا یہ صحیح نہیں ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ اگر مشرقین داڑیاں رکھنی شروع کر دیں تو مسلمان داڑیاں اڑائیں یہ مطلب اس کا بالکل نہیں ہے مسلمانوں کا طریقہ یقیناً مشرقین اور نصارہ اور یہود اور ہندو سب سے الگ ہونا چاہیے کہ پہچانا جائے مسلمان حدسنی ابو وکر ابن اسحاق قال اکبرا ابن المریم کالا اکبر نا محمد ابن الجافر کال اقبر ابن عبدالرحمن ابن ال یعقوب مولان الحرق ان ابی ان قال قال رسول اللہ صد الشواری برق الا و خالف المجوس تو ابو رحرا کی یہ بات ہے کہ وہ ابن عمر کی آ رہی تھی ابو رحرا کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مونچوں کو کتروں تو یہاں جز قلف ہے جزا جزو کے مطلب کترنے کے ہیں شیو کرنے کے نہیں اس لیے میں نے کہا کہ آگے جو حدیث آ رہی تو اس لیے میجارٹی فوک یہی ہے کہ وہ شیو کرنے کو مونچوں کے نہیں پسند کرتے اور سنت جو ہے وہ کترنا ہے اسی لیے یہ ہے کہ کترنے کی بھی زیادہ سے زیادہ ادنم مقدار ہے کہ یہ ہونٹ کے اوپر بال جو ہیں وہ کٹ جانے چاہیے فونٹوں سے اوپر نہ لٹکے اور یہاں ورخ الوحا عرخا جو ہے لٹکانے کو کہتے جیسے پردہ لٹکانا ہوتا ہے تو اس لیے داڑیوں کو بڑھایا جائے اور آپ نے فرمایا کہ مجوس کی مخالفت کریں کیونکہ مجوس الٹا کرتے تھے کہ وہ مونچھے تو رکھتے تھے اور داڑیاں م کرتے تھے تو اس आपने آپ نے فرمایا کہ نہ تو مجوس کے جیسے بنو نہ مسلمکین کے جیسے بنو یہ مطلب ہوگا جہاں تک داڑھی بڑھانے کا مسئلہ ہے بعض کی تو یہ کترہ ہی نہیں اور بعض کا خیال کہ جو ایک مشت سے زیادہ جو ہو اس کو کاٹ سکتے ہیں چاہے سمری بھی رہے تو اس واسطے زائد بال جو ہیں کیونکہ وہ بے ترتیب ہوں گے بے ترتیبی ٹھیک نہیں ہے اس واسطے ایک مشت سے زیادہ جو ہے وہ اس کو کاٹ لیں بعض کرایے کہ جو بھی ہے اس کو چھوڑ دیں کر کے دوسرا کام کر رہا ہے اسی واسطے یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو انبیاء علیہم و سلاد کی سب کی سنتیں ہیں امبیا میں سے کسی نے بھی اس کے خلاف نہیں کیا ہے تو کیونکہ فطرت کے مطابق ہیں یہ چیزیں ایک تو مونچھوں کا قطرنا اور دوسرے داڑھیوں کا بڑھانا اور یہ میں پچھلے دفعہ درس میں کیونکہ کئی حدیثیں آ چکی تھیں میں نے اس کو بتلایا تھا کہ پڑھانا ارخا کا لفظ بھی ہے ارفا کا لفظ بھی ہے کئی لفظ آ رہے ہیں تو ارخا تو کہتے ہی ہیں لٹکانے کو کہ وہ لٹکی بھی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ محض جلد کو لگی ہوئی ہے تو ایک تو مونچھوں کا کترنا اور کترنے میں بھی لفظ احفاح اور قص اور جز یہ تین لفظ پچھلے حدیثوں میں آ چکے ہیں اس سے میں نے کہا تھا کہ کترنا مراد ہے شیو کرنا مراد نہیں مونچھوں کا وسیواق اور مسواک کرنا جہاں تک مسواک کا تعلق ہے بلا شبہ مقصود تو منہ کی اور دانتوں کی صفائی ہے اس لیے اگر منجن استعمال کر لیا انگلی سے اس کو منہ کو دانتوں کو رگڑ لیا صاف کر لیا مقصد حاصل ہو جاتا ہے برش پھیر لیا مقصد حاصل ہو جاتا ہے لیکن جہاں تک سنت کا ہے ثواب وہ ظاہر ہے کہ جو لکڑی کے مسواق ہے وہ اگر کیا جائے تو اس سے سنت کا ثواب ملے گا مقصد تو صفائی کا اور چیزوں سے بھی حاصل ہو سکتا ہے مگر اس مسواس میں سنت کا بھی ثواب ہے وہ استمشا کلما اور اسی طرح سے ناک میں پانی لے کر ناک کو صاف کرنا اور ناخنوں کو کترنا اور غسل برا جم برجم اچھا کہتے ہیں یہ جوڑ ہوتے ہیں انگلیوں کے اور اسی طرح سے یہ جو خالی ہیں تو اس کا مطلب محدثین جو لے رہے ہیں وہ یہ کہ جتنے بھی جوڑ بدن کے اندر ہیں ان میں کہیں نہ کہیں میل پھنس جاتا ہے گرد و بار اٹک جاتا ہے ان کی صفائی تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں میل کو چیل کو صاف کرنا وہ نقف اور اسی طرح سے بغل کے بالوں کا لینا اور ناف کے نیچے کے بالوں کا شیو کرنا اور انتقاس الماء انتقاص الماء کے آگے ہی خدیسی حدیث کے اندر وکیل جو رابی ہیں وہ اس کے معنی بتلا رہے ہیں یعنی استنجا کرنا پانی سے اس کے معنی یہ ہو ہوگئے کہ مٹی سے یا پتھر کے ٹکڑوں سے یا کسی اور چیز سے جیسے پیپر وغیرہ ہیں یا آج کل واش روم کے پیپر ان سے اگر صفائی کر لی جائے تو صفائی تو ہو جائے گی لیکن پانی کا استعمال جو ہے وہ اس سے جتنی اچھی صفائی ہوتی ہے بالکل بدبو بھی نہیں رہتی اور نجاست کا کوئی اثر جلد پہ نہیں باقی رہتا یہ ہے جس کو فطرت کے مطابق آپ نے فرمایا یہ نو چیزیں ہوئی لیکن زکریہ جو اس حدیث کے رابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مصعب نے جن سے انہوں نے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں تسویں چیز میں بھول گیا وہ غالباً آپ نے مزمزہ حدیث میں فرمایا تھا مزمزہ کا مطلب کلی کرنا تو اس لیے کہ استعمال شاپ ناک میں پانی لینا اور کلی کرنا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پہلے بھی آ چکی ہیں تو یہ دسویں چیز شاید کلی کا ذکر تھا وحدثنا أبو بكر بن أبي الشيب قال حدثنا أبو معاوية ووكي عن الآمش دوسر سنده وحدثنا يحيى بن يحيى واللفز له قال أخبرنا أبو معاوية عن الآمش عن إبراهيما الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء كل, كل شيء حتى الخرأة قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبل لغائق أو بول أو نستقبل انست سلمان فارسی روایت ہے انہوں نے کہا کہ کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ بھائی تمہارے نبی نے تو تمہیں ہر چیز ہی سکھلا دی یہاں تک کہ حگلا موتنا بھی بتلا دیا تو کچھ چیز چھوڑی نہیں انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے اسی لیے نبی انہوں نے آپ نے ہم کو اس بات سے منع فرمایا کہ ہم غائط اور بول چھوٹ بڑا استنجا ہو ایک چھوٹا استنجا ہو اس میں نہ تو ہم قبیلے کی, کی طرف رخ نہ کریں انقبر قبلہ کی طرف رخ کر کے نہ بیٹھیں ضرورت اور حاجت پوری کرنے کے لیے پہلا ترجمہ کر لوں او ان جی اپل اسی طرح سے دانے ہاتھ سے بھی ہم استنجا نہ کریں اور اسی طرح یہ بھی کہ تین پتھروں سے یا تین ڈھیلوں سے کم میں ہم استنجا نہ کریں یا اور اسی طرح یا ہم استنجا نہ کریں کہاں سے جو مینیاں ہوتی ہیں اونٹ کی ہوں یا کسی اور چیز کی ہو اور بھی آزمین یا ہڈیوں سے بھی استنجا نہ کریں یہ ہم کو آپ نے اس سلسلے کے آداب بتلائے صاحب جہاں تک استقبال قبلہ کا مسئلہ ہے قبلہ کی طرف روک کرنا اس میں ہے روایتیں چونکہ آگے بھی آ رہی ہیں ان میں فرق ہے اسی لیے تو کہا نے اقبال میں بھی فرق ہے اس میں ایک قول تو یہ ملتا ہے کہ صرف جنگل کے اندر استقبال کرنا میدان میں وہاں ناجائز ہے چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو لیکن آبادیوں کے اندر اگر ہو تو پھر قبلے کی طرف روک کر کے بیٹھنا واش روم میں ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی حلج اس میں نہیں ہے یہ مسلک ہے امام مالک کا اور امام شاف رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام احمد کا بھی ایک قول یہی ہے دوسری دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ بالکل جائز نہیں ہے قبلے کی طرف روک کر کے بیٹھنا نہ تو س... میدان کے اندر اور نہ آبادیوں کے اندر یہ ایک دوسرا قول ہے روایتیں آگے آئیں گی تو اس لیے اس پر آپ اس کو فٹ کرتے جائیں گے تیسرا جا قول یہ ہے کہ یہ میدانوں میں بھی جائز ہے اور آبادیوں میں بھی جائز ہے کوئی اس میں حرج نہیں ہے یہ... یہ تیسرا قول ملتا ہے اس کے لیے بھی ایک روایت جس کے جس سے انہوں نے دلیل حاصل کی ہے وہ روایت اس میں موجود ہے اور یہ قول ہے اور وہ ابن زبیر کا اور اسی طرح سے ربیعہ جو امام مالک کے استاذ گزر ہوئے ہیں فقہ کے اندر ان کا قول یہی ہے اور دوسرا جو میں نے بتلایا تھا وہ کہ یوں کہیے کہ نہ تو آبادیوں میں نہ میدانوں میں دونوں جگہ جائز نہیں ہے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے مجاہد ابراہیم نخاہی اور سفیان سوری اور ابو سور ان کا قول ہے امام احمد کی بھی ایک روایت یہ چوتھا قول یہ ہے کہ استقبال کرنا یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا وہ تو جائز نہیں ہے نہ تو میدان کے اندر نہ آبادیوں میں لیکن پیٹ پھیر کر بیٹھنا جائز ہے یہ چوتھا قول ہے جبکہ پچھلی روا... اقوال میں نہ تو رخ کر کے بیٹھنا نہ پیٹ کر کے بیٹھنا دونوں کی بات تھی لیکن یہ چوتھے قول میں یہ ہے کہ پیٹ کر کے بیٹھنا درست ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنی اللہ علیہ اور امام احمد کا ایک ایک قول ہے یہ لیکن ہنفیہ کا مسئلہ یہ ہے جو جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ یہ کہ آبادیوں میں بھی اور میدانوں میں بھی نہ تو قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھا جائے اور نہ پیٹ کر کے بیٹھا جائے دونوں چیزیں منع ہیں کیونکہ مقصد تو قبلہ کا احترام ہے لہذا قبلہ کے احترام کے خلاف یہ دونوں باتیں یہ اقوال ہیں چار اور چار جو ہیں اس کے لیے میں نے بتا دیا کہ کس کا کیا قول ہے اب ہم روایتوں کو لیتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان سب نے کسی نہ کسی روایت کو اپنے قول کے لیے لیا ہے تو یہاں اس میں تو آیا کہ آپ نے منع فرمایا ہے کہ ہم قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھیں چھوٹے یا بڑے استنجا کے لیے ایک بات تو یہ ہوئی دانہ ہاتھ سے اس جنجا سے بھی منع کیا گیا کیونکہ اصل میں دانہ ہاتھ جو ہے اور دانی سائٹ یہ ہے بنیسبت بائیں کے شرف اور کرامت اور بڑائے والی تو اسی لیے قیامت میں بھی عرش کے دائیں طرف جو لوگ ہوں گے وہ اچھے لوگ ہوں گے بائیں طرف جو ہیں وہ گنہگار ہوں گے اور جن کو سزائیں ملنی وہ ہوں گے اساب الیمین اصحاب الشمال قرآن شریف میں یہ آ رہا ہے تو یہ شروع سے بات چلی آ رہی ہے کہ دائیں طرف یہ بنسبت بائیں کے بائیں کے مقابلے میں اس میں شرف ہے کرامت ہے اور بڑائی ہے تو جب یہ بات ہے تو پھر اچھے کام جو ہیں وہ دائیں طرف سے کیے جانا چاہیے دائیں ہاتھ سے دائیں پیر سے اور جو غلط کام ہیں تو وہ بے شک بائیں طرف سے ہوں چنانچہ استنجا بائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے بیت الخلاء میں جانا ہے بائیں پیر پہلے جانا چاہیے لیکن اس کے برعکس مسجد میں جانا ہے دائیں پہلے رکھے مسجد کے اندر مسجد سے باہر نکل رہے ہیں باہر نکالا جائے یہ اسی واسطے ہے تیسری بات اس میں جو آئی وہ یہ کہ تین پتھروں سے کم سے ہم استنجا نہ کریں اس میں بھی یہ ہے کہ یہ یوں کہیے کہ تین کا عدد اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نہ تو اس سے کم ہو سکتا ہے نہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے دیکھنا ضرورت کا ہے اگر ضرورت اس سے کم میں پوری ہو جائے اور صفائی ہو جائے تو درست تین جو ہے وہ پھر بھی اچھا رہے گا اس صورت میں بھی کیونکہ اس سے اطمینان اطمینان حاصل ہو جاتا لیکن اگر تین سے بھی صفائی نہیں ہوتی تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ چار اور پانچ جو ہیں وہ پتھر استعمال ہی نہیں کر سکتا عام طور پر جو ہے وہ تین پتھروں سے صفائی ہو جاتی ہے کم میں رہے گا تو پھر بھی دگ دگا طبیعت میں رہے گا کنفیوژن رہے گا پتا نہیں صفائی ہوئی کہ نہیں ہوئی اس لیے آپ نے فرمایا کم سے کم تین پتھروں کا استعمال ہو جہاں تک چوتھی بات ہے اور وہ یہ کہ جو مینگنیاں ہیں اس سے استنجا نہ ہو بات صحیح ہے صاحب اس سے تو اور گندگی پھیل جائے گی تو مقصد تو استنجا سے نجاست سے صفائی حاصل کرنا ہے نہ یہ اور اس کو گندا کرنا ہے ہڈیوں کا جہاں تک تعلق ہے ہڈیوں سے اس لیے منع کیا ہے کہ اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ ہڈی نقصان بھی دے سکتی کہ اس کی کوئی کوئی ایسا کنارہ نکلا ہوا ہو کہ جو زخمی کر دے یہ تو ایک بات ہوئی دوسری ایک اور حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی جنات جو ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں کہ تم لوگ جو ہیں وہ گوشت کھا کر کے اور ہڈیاں گندی جگہوں میں ڈال دیتے ہو اور یہ شکایت ان کی اس لیے ہے کہ ان ہڈیوں کے اوپر جو تم کھا کر کے چھوڑ دیتے ہو ان ہڈیوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی پھر گوشت لگا دیتے ہیں تو تمہارے جنات کے ذاع بنتے ہیں لیکن تم ان ہڈیوں کو جب گندی جگہ ڈال دیتے ہو تو پھر وہ ان کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس لیے تمہارے بھائی جنات یہ شکایت کرتے ہیں تو تم گوشت کھا کر کے جو ہڈیاں بچ جائیں ان کو صاف جگہ میں ڈال دو تو اس لیے بھی یہ دونوں باتیں جس کی وجہ سے حدیوں حد سے استجا کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے محمد ابن قال حد, حد قالحدنا سفیان منصور ان ابراہیم ان عبد الرحمان یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ المیہ کو کوئی اور صورت نہیں تھی کہ جنات کو اگر غذا دینی ہے تو آخر انسانوں کے کھائے ہوئے گوشت سے جو ہڈیاں بچ جائیں انہیں کے اوپر غور چڑھا کر کے دیں اور نہیں کوئی صورت تھی جنات کو غذا دینی تو اس سے ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جنات جو ہیں کیونکہ یہ طاقتور ہیں اور نظر آتے نہیں ہر جگہ یہ پہنچ جاتے ہیں اس واسطے ان کی طاقت اور قوت کی وجہ سے اور یہ کہ نظر نہ آنے کی وجہ سے اور عجیب عجیب ان کے کاموں کی وجہ سے لوگوں نے ان کو معبود بنا لیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اچھا پھر ان میں جنات پیش بھی تھے وہ بھی اپنی معبودیت پہ خوب بغلے بجاتے ہیں کہ بھئی ہم کو دیکھو ہم, ہم کو کتنا چڑھایا گیا اللہ میاں نے ان کے واضح سے یہ رکھا کہ تم انسانوں سے بڑھ نہیں ہو بلکہ ایک انسان سب سے اشرف ہے دوسری مخلوقات اس سے کم درجے کی ہیں اسی لیے انسانوں کے بچے ہوئے جو کھانے ہیں جو ان کے لیے بیکار ہو گئے اب ان کو ان کے لیے قابل غذا بنایا گیا تاکہ تابعی سمجھ میں آ جائے اسی لیے علما یہ بحث کرتے ہیں کیا جنات میں امبیا ہوئے کہ نہیں ہوئے بعض کی رائے تو یہ ہے کہ وہ ہوں گے جنات میں بھی لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں نبی ہے اس میں جو ہیں انسانوں میں جنات ہوئے ہیں اور بعض کی نبوت صرف انسانوں کے لیے ہوئی بعض کی نبوت انسان اور جنات سب کے لیے ہوئی ہے مثلا موسا علیہ صلاح والسلام تو موسا علیہ سلاط وسلام کی نبوت انسانوں اور جنات سب کے لیے ہے قرآن حکیم میں وہ ذکر موجود ہے کہ جب ایک وقت نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں قرعت آپ فرما رہے تھے فجر کی نماز تھی غالباً اکثر غالباً کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں یہ ذکر بھی ہے تک کہ شاید وہ فجر کی نماز تھی تو آپ قرأت کر رہے تھے تو جنات کی ایک جماعت آئی وہی صرف نہ جن سن قرآن فلم فلم ولاقومی منظرین کالو یا کو منا انا کتاب امباد وہ سب دقل انہوں نے یہی کہا سب کو ایک دوسرے کو تو یوں کہا خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ یہ معلوم ہوا قرآن کے آداب میں سے یہی ہے کہ جب قرآن حکیم پڑھا جائے تو خاموش ہو جانا چاہیے تو جنات نبی جو ان علم والے تھے اس بات کو انہوں نے سمجھا کہ یہ قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے قرآن پاک کے الفاظ سے انہوں نے اندازہ کر لیا اور دوسروں کو روکا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ و السلام کے بعد یہ کتاب ہے جو اتری ہے شریعت لے کر آنے والی کتاب ویسے تو انجیل بھی اتر گئی زبور بھی اتر گئی مگر تورات کے بعد شریعت والی کتاب تو قرآن ہی اتری تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسا علیہ السلام کے بعد یہ کتاب اتری معلوم ہوا کہ وہ موسا علیہ السلام اور ان کی کتاب کو جانتے تھے تو اس لیے موسا علیہ السلام کی نبوت بھی جنات اور انسانوں کے لیے ہوئی لیکن جیسے سارے دنیا کے انسانوں کے لیے نہیں تھی اسی طرح سارے دنیا کی جنات کے لیے بھی نہیں تھی بنی اسرائیل کے وہ نبی تھے اسی طرح سے وہ جنات جس, جس علاقے کے بھی وہ جنات ہوں انہیں کے لیے نبوت رہی ہوگی اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو تقسیم دلاح کی اور ملکوں کی انسانوں کی ہے وہی تقسیم ملکوں کی جو ہے جنات میں بھی ہو ایسا نہیں ہے ہماری پالیٹکس اور ہے ان کی پالیٹکس اور ہے اس لیے جو حد بندیاں ہم نے کر رکھی کہ صاحب یوناٹیڈ اسٹیٹ ہے یہ کینیڈا ہے یہ میکسیکو ہے یہ ہندوستان ہے یہ پاکستان ہے ان کی آبادیاں دوسرے انداز میں لیکن ہے ضرور ان کے بھی علاقے تقسیم تو امبیا علیہ وسلاۃ والسلام میں بعض کی نبوت جیسے داؤد علیہ السلام ہے جیسے سلیمان علیہ السلام ہے موسا علیہ السلام قرآن حکیم میں سلیمان علیہ السلام کے لیے ہے کہ یا مرون علوما شاہ محارب و تماسیل و جفان ان کل جواب و قدور تو حضرت داود اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا تھا تو نبی کے لیے تفکیل کے معنیٰ تو یہی ہوئے تو ان کی نبوت جنات کے لیے بھی تھی تو دوسری رائے یہی اور یہ معلوم ہوتی ہے کہ ترجیح اسی کو ہوگی کہ امبیال مسلاط وسلام انسانوں میں سے ہوئے ہیں ان میں سے بعض کی نبوت جنات کے لیے بھی ہوئی جنات میں مستقل نبی نہیں بھیجے گئے ورنہ تو پھر وہ ان کا درجہ انسانوں کے برابر ہو جاتا انسانوں کے تابع رکھا گیا جمنات کو اور جیسے دوسری مخلوقات جو ہیں وہ ج... انسانوں کے تابع ہیں حاند رحمان ابن عزید سلمان قال قال انہی المسرکون انی ارا صاحبکم یعلمکم حتی یعلمکم الاخرات فقال اجل استنج احد نبی قبل وقارنج احد کم بدون سلاثت حجار مضمون جو آ چکا پہلے اور سلمان فارسی راوی ہیں لیکن اس میں اتنی بات تھی کہ وہ بات کہی تھی کس نے کہ تمہارے نبی نے تو تم کو ہر چیز بتائی اس حدیث میں معلوما کہ مشرقین نے یہ بات کہی تھی تو مشرقین کا یہ کہنا کوئی تعریف میں نہیں تھا بلکہ یہ کہ یہ ایک طرح کی مذاق اڑانے والی بات تھی یا تم بڑے ڈھول پیٹتے ہو اپنے نبی کے حگن موتنے کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ایسی بات تھی تو اس کا جواب انہوں نے پلٹ کر یہ دیا کہ ہاں بے شک ہمارے نبی جو ہیں وہ تو حگن موتنے تک کی بات بتاتے ہیں مطلب یہ تم بے وقوف ہو تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو ہاں حالانکہ یہ کمال کی بات ہے یہ تعلیم کے عام اور تعلیم کے جامع اور وسیع ہونے کی بات ہے کوئی جز ہماری زندگی کا چھوڑا نہیں ہے جس میں ہم کو تعلیم نہ دے دی ہو یہ تو کمال کی بات ہے انہوں نے پلٹ کر یہ جواب دیا اور اس میں پھر یہ بتلایا کہ ہم کو چنا چاہیے یہ آداب بتلائے گئے ابن حرب قال حدثنا روح ابن عباد قال حدثنا حد ابن حدنا رسول نہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يتمسح یہ پہلی روایتیں سلمان فارسی کی ہیں یہ روایت جو ہے ابو زبیر حضرت جابر کا قول نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اس سے منع فرمایا کہ حدی یا مینی کا جو ہے استنجام استعمال کریں اس سے صفائی کریں اس سے ہم کو روکا وہ حد دسنا ابن حرب ابن و نمیر حدثنا حد ابن سفیان اپن معینہ دوسری صنعت وحدثنا يحيى بن يحيى واللفز له قال قلت لسفيان بن ويينة سميت الزهري يذكر عن أطاء بن يزيد ليسي سميت الزهري يذكر عن أطاء بن يزيد ليسي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدروها ببول ولا غائط ولا تنشرقوا أو غربوا قال أبو أيوب شام تو ابو عیوب کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم واش روم میں جاؤ الغ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں یہ ضرورت پوری کی جائے بڑے چھوٹے جب تم واش روم میں جاؤ تو نہ تو قبلے کی طرف رخ کرو اب یہ غائب سے مراد میں نے باشروم کا ترجمہ کر رہا ہوں لیکن مقصد تو وہ جگہ ہے چاہے وہ میدان میں ہو چاہے کسی آبادی میں ہو تو جب تم ایسی جگہ جاؤ ضرورت پوری کرنے کے لیے تو نہ تو قبل کی طرف رخ کرو اور نہ قبل کی طرف پیٹھ کرو دیکھیں یہ روایت آگے یہ میں نے کہا تھا کہ روایتیں وہ اس میں ہیں کہ جس سے فکاہ لے رہے ہیں مسائل اور بولین ولا غائطین چھوٹا استنجا ہو یا بڑا استنجا ہو لیکن مشرق کی طرف رخ کر لو یا مغرب کی طرف اس واسطے کہ آپ یہ بات مدینہ میں فرما رہے ہیں مدینہ منورہ میں قبلہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے تو نہ تو قبیلہ کی طرف رخ کرو جنوب کی طرف اور نہ شمال کی طرف رخ کرو شمال کی طرف رخ کرو گے قبیلہ کی طرف پیٹ ہو جائے گی جنوب کی طرف رخ کرو گے قبلہ کی طرف منہ ہو جائے گا تو اس لیے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو تو مشرق مغرب کی طرف ہر جگہ نہیں رخ ہوگا دیکھنا یہ قبلہ کس طرف ہے ہندوستان اور پاکستان میں قبلہ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے تو لہٰذا ادھر نہیں رخ گے یہاں مثلا بین الشمال ول مشرق ہے کہ نارتھ اور ایسٹ کے بیچ میں اس لیے اس طرف رخ نہیں ہوگا اور نہ پیٹ ہوگی ابوب ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ ہم شام میں پہنچے یعنی سیریا اور فلسطین کے علاقے میں وہاں ہم نے واش روم جو دیکھے وہ قبلے کی طرف وہ بنے ہوئے ہیں تو ہم اب ان کو استعمال کرنا تو کیا کرتے ہیں ہم تھوڑا سا ادھر سے گھوم جاتے ہیں جیسے مثلاً مثال کے طور پر ٹھیک قبلہ اس طرف سے یا ایسے اس طرف ہے تھوڑا سا ادھر کو رخ کر کے بیٹھ جائیں بیٹھنے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو بدل لیں اور پھر اس پہ بھی ہم اللہ سے مغفرت چاہا کرتے تھے کہ اللہ اس کو معاف فرما دے بنے ہوئے ہیں تو ہم اس طرح بیٹھے ہیں تھوڑا سا اپنا رخ پھیر لیتے ہیں اس سے یہ ادب بھی سامنے آیا کہ دیکھیے جب منشا شریعت کو پورا کرنا اور تعمیل کا جذبہ ہو تو آدمی کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے ہم لوگ راستہ نکالتے ہیں قانون توڑ کر لیکن یہ صحابہ قانون کی پابندی کا جذبہ تھا اس لیے اور اس میں بھی پھر ایک استفار کریں اے اللہ لیتا ہم لوگ راستے نکالتے ہیں قانون توڑ کر لیکن یہ صحابہ قانون کی پابندی کا جذبہ تھا اس لیے اور اس میں بھی فری ایک استقفار کریں اے اللہ اس کو معاف فرما دیجیے اس سے ایک بات یہ معلوم میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ مقصد جو ہے وہ قبلے کی تعظیم ہے تو اسی لیے اس وہ کہاں کہتے ہیں جب تعظیم مقصود ہے تو آبادیوں میں بھی ہوگا اور میدانوں کے اندر بھی ہوگا اسی سے ہم جب یہاں دیکھتے ہیں باد کو کہ صاحب مسجد میں آ کر کے اور قبلہ کی طرف باقاعدہ پیر پھیلا کے بیٹھتے ہیں سمجھا تو اب ان سے کہتا یہ سمجھ میں تھوڑی آتا یہ ان حدیثوں کو اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ ادب معلوم ہوگا اور اس ادب کی وجہ سے یہ سب چیزوں کی رعایت کرنی ہوگی کہ پیر نہ پھیلائیں اس طرف کو رک کر کے استنجا نہ کریں اسی سے یہ ہے کہ بھائی قرآن شریف اگر پڑھنا ہے تو قبلہ کی طرف رک کر کے بیٹھا جائے دعا مانگنی ہے تو قبلہ کی طرف رک کر کے دعا مانگی جائے تو زیادہ اچھی بات ہے تو اچھے کاموں میں استقبال قبلہ ہونا چاہیے برے کاموں میں نہیں وہ جلدی سے منہ پھیر لیتا ہے یہ تو نہیں کہ بڑے اطمینان کے ساتھ دیکھتا ہے اس کو یہ نہیں ہوتا تو اب اگر تھوڑا بہت بھی پھرے رہوں تو وہ کافی ہے اس صورت میں صحیح ڈائریکشن کی طرف اگر رخ نہیں ہو رہا ہے یا پیٹ نہیں ہو رہی ہے تو درست ہے جیسے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم شام کے علاقے میں جب پہنچے تو وہاں ہم نے جو واش روم ہم نے دیکھے کہ وہ قبلہ کی طرف رخ کیے ہوئے بنے ہوئے تو ہم تھوڑا سا اس سے گھوم جایا کرتے تھے اور اللہ سے مغفلت چاہتے تھے تو تھوڑا سا اگر پھر گئے تو صحیح پورے یعنی اصل رخ نہ ہوا قبلے کی طرف ایسا ہوا ہوگا لیکن عبداللہ نے عبداللہ ابن عمر نے دیکھا تو سرسری نظر سے ان کو یہ محسوس ہوا کہ بیت المودس کی طرف رخ ہے تو یہ عمل میں تعویل ہوئی لیکن قول جو ہوگا اس میں تو تعویل نہیں ہو سکتی اس لیے اصل حکم یہی رہے گا کہ آبادیوں میں بھی ہو پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنا اس کا تیسرا جواب یہ بھی ہے دلیل ان کی عناصیہ کی کہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے منع کیوں فرمایا ظاہر بات ہے کہ اس کے سوا اور کوئی بات اس میں نہیں ہے کہ قبل کا احترام مقصود ہے جب قبل کا احترام ہے تو آبادیوں میں بھی کرنا ہوگا اور میدانوں میں بھی کرنا ہوگا اس لیے کہ اگر آبادیوں میں احترام نہ کرنے کی وجہ یہ ہو کہ بھائی رکاوٹیں بیچ میں ہیں تو قبلے کی طرف رخ نہیں ہو رہا دیوار ہیں یہ ہے وہ ہے تو آبادیوں میں بھی تو یہی صورت ہے کہ بھائی درخت ہیں پہاڑ ہیں بیچ میں قبلے کے اور اس میدان کے بیچ میں ایسا تو نہیں نا کوئی آر پہاڑ کوئی نہ ہو تو اس لیے اس جو احترام ہے قبلے کا اس کا تقاضا یہ ہے کہ آبادیوں میں بھی قبیلے کی طرف رخ نہ کیا جائے استنجا کی حالت میں اور پشت بھی نہ کی جائے اور اسی طرح میدانوں کے اندر حدثنا ابو بکر بن ابی صحیح قال حدثنا محمد بن بسر اللہ حدثنا قالیہ حد بن عمر عن محمد بن حبان بن حبان, عن بن حبان عن ابن عمر قالقی وسلم افتی حقن لحاظ مستقبل مستقبل قبلا پچھلی حدیث آئی تو وہ اس میں گھر کس کا تھا یہ نہیں بتایا ایک گھر کی چھت پر گئے تو عبداللہ بن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ضرورت کے وقت میں بیٹھے دیکھا شام کے طرف رخ کیے ہوئے بیت المدید کی طرف قبیلہ کی, کی طرف ٹویٹ کیے ہوئے یہ گھر کس کا تھا اس حدیث میں اس کا ذکر آیا کہ وہ میری بہن حضرت حفصہ کا تھا کیونکہ حضرت حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور عبداللہ اب عمر کی بہن ہیں تو اپنی بہن کے گھر کی چھت پر گئے تو آپ کو اس طرح دیکھا یہ جی ہو گیا کہ اس میں نے قبیلہ رخ اور اسی طرح سے پیر قبلہ کی طرف کرنے کا حکم ان حدیثوں میں آیا آگے دوسرا مسئلہ حدس نہ کال اکبر عبدالرحمان ابن المحدی انحمام ابھی کثیر ان عبد اللہ قطع کال قال رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم و ابول وہ لا تمسا بین الخلاء بمین ہی ولاف سنا ابو قطع اپنے والد قطعہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے دانے ہاتھ سے پیشاب کی جگہ کو نہ پکڑے جبکہ وہ پیشاب کر رہا ہو یعنی استنجا کرنے کے لیے دانے ہاتھ سے جگہ کو نہ پکڑے بائیں ہاتھ استعمال کرنا چاہیے اور اسی طرح سے اپنے دانے ہاتھ سے جو ہے وہ صفائی بھی نہ کرے بڑے جبکہ بڑا استنجا کرنا ہو بلکہ بائیں ہاتھ استعمال کرے پانی سے دھو رہا ہے یا ڈھیلے اور پتھر سے صاف کر رہا ہے یا جیسے یہاں ہے کہ بھائی پیپر استعمال کر رہا ہے واش روم پیپر ہر صورت میں بائیں ہاتھ استعمال ہونا چاہیے اور اس کی وجہ میں پچھلے ہفتے بتا چکا تھا کہ دانے ہاتھ کہ دانی سائد جو ہے وہ عظمت والی ہے بہ نسبت بائیں کے ولا اعتنا فسفیل انا انا اور برتن میں پانی پیتے وقت اسی برتن کے اندر سانس نہ لے بلکہ یہ کہ جب پانی پیے تو سانس لینے کے لیے برتن کو منہ سے ہٹا لینا چاہیے اسی کے اندر سانس لے گا اس میں ہزار قسم کی پریشانیوں کے بھی خطرے ہیں تو اس لیے منہ کو برتن سے ہٹا لینا چاہیے اور دوسرے حدیثوں میں معلوم ہوتا ہے کہ تین سانس میں کم سے کم ان آدمی کو پانی پینا چاہیے ایک ہیٹ کبوتر کی طرح نہیں دوسرے حدیث میں بھی یہ آ رہا کہ دخل آدھ کو کرو بھی امینی تم میں سے کوئی شخص جب بیت الخلاء میں واش روم میں جائے تو اپنے پیشاب کی جگہ کو دانے ہاتھ سے نہیں لے صفائی کرنے کے لیے حدیث میں بھی یہ مضمون آ رہا ہے رسول اللہ یوہ بُنا پیری وفی, تر وفی ترجل ہی ادا ترجلہ وفی امتحال ہی اد انتحال آئے شہ رضی اللہ عنہ عی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دان ہاتھ کو یا دان سمت کو دان سائٹ کو اپنی پسند کرتے تھے استعمال کرنا جب آپ پاکی حاصل کرتے اور اسی طرح سے جب آپ کنگی کرتے تو دانی طرف سے پہلے کنگی کرتے بعد میں بایاں طرف کرتے اور اسی طرح جوتا پہننے میں بھی کہ جب آپ جوتا پہنتے تو دانا جوتا پہلے پہنتے بایاں بعد میں پہنتے تو اس سے معلوم ہوا کہ اچھے کاموں کے کرنے میں دانے ہاتھ دانے پاؤں دانی سائڈ کو آگے بڑھانا چاہیے و حدسنا عبنمع کالحدنا ابی کالحدنا شوبہ انلحسن ابھی ان مسلوخارت قان رسول اللہ صلیٰسم بطب منافی شنی کل ہی فی نالی و طری وی کہ رسول اللہ صلیم اپنے ہر کام میں ہر حالت میں دہنے کو پسند کرتے تھے اپنے جوتا پہننے میں اسی طرح سے کنگی کرنے میں اور پاکی حاصل کرنے میں تو میں بتا چکا ہوں جیسے مسجد میں جانا ہے تو دایاں پاؤں آگے بڑھائیں گے مسجد سے باہر نکلنا ہے تو بایاں پاؤں آگے بڑھائیں گے واش روم کے اندر جانا ہے تو بایاں پاؤں آگے بڑھائیں گے باہر نکلنا ہے تو دایا پاؤں آگے بڑھائیں گے یہ ہے اچھے کاموں میں لیے اچھے کاموں میں دانے کو آگے بڑھانا چاہیے حد ثنا ابن ویوب اور کتعیبہ اپنے حضر ان اسماعیل بن جعفر قالا ابن ایوب حدثنا اسماعیل قال انیل علا ان ابی ان ابی ابو رضی اللہ رسول نے فرمایا دو لانتیوں سے بچو جن جن وہ لوگ جن پر لانت ہے یعنی وہ اللہ کے رحمت سے دور ہیں اور یا وہ دو آدمی کے جو ایسے کام کر رہے ہیں کہ جو قابل مذمت اور قابل لانت کام ہیں دونوں مانا ہوں گے لا آن آن کے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دو لعنتی کون ہیں آپ نے فرمایا وہ جو اپنی ضرورت پوری کرے استنجا کرے کہاں لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے کی جگہ میں یعنی لوگ جہاں چلتے ہیں چلنے کا راستہ ہے وہیں جو ہے وہ اپنی گندگی ڈال دی یا جہاں لوگ سائے میں آ کر بیٹھتے ہیں وہاں گندگی ڈال دی لیکن اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں گرمی سے بچنے کے واسطے کسی سائے میں اگر کوئی استنجا کر رہا ہے اس میں کوئی حرض نہیں لیکن لوگوں کے اگر سائے میں بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی جب اس کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ راستہ ہے چلنے کا یہ جگہ ہے لوگوں کے بیٹھنے کی وہاں گندگی کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا مستحق کہاں ہوگا نتی ہو گیا تو اس سے بچوں کا مطلب کیا ہوا ایسے کام تم مت کرو نفرت بتانی ہے حدثنا یحی بن یحی قال اخبر خالد ابن عبداللہ ان خالد انس تا مالکن ان رسول اللہ علیہ وسلم دخل فن وہ طبی غلام میر باطن وسرونا فقدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک میں تشریف لے گئے اور ایک لڑکا آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلا جس کے ساتھ جس کے پاس پانی کا برتن تھا میربا میربا اس برتن کو کہتے ہیں جو وضو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس میں جیسے لوٹا ہو یا کوئی اور چیز ہو اس کو میربا کہیں گے تو اس میں پانی تھا اور وہی وہ ہمیں سب میں چھوٹا لڑکا تھا تو اس نے وہ لے جا کر وہ برتن پانی کا ایک بیری کے درخت کے جھاڑ کے پاس رکھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت پوری کی اور پانی سے استنجا فرمایا پھر ہمارے پاس ہماری طرح تشریف لے آیا تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ پانی کا استعمال ہونا چاہیے اب مسئلہ یہ ہے تو اس میں گفتگو کرتے ہیں کہ مٹی یا پتھر یا جیسے اس ملک میں پیپر کا استعمال ہے یہ استعمال کرنے کے ساتھ پانی ہو یا اس کے بغیر پانی کا استعمال ہو یا دو میں سے ایک کا استعمال ہو تو میجارٹی اس طرف گئی ہے کہ کافی تو دونوں میں سے ایک چیز کا استعمال کر لینا ہے ایک کوئی بھی ایک چیز استعمال کر لی گئی کافی ہو گئی لیکن اگر دونوں کو جمع کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ ڈھیلے اور پتھر سے بھی صفائی کر لی بعد میں پانی سے بھی صفائی کر لی تو اس سے یہ ہوگا کہ صفائی بہت اچھی ہو گئی تو یہ دونوں کا جمع کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کہ اگر ایک کوئی ایک بھی استعمال کر لیا گیا تو وہ کافی ہوگا اب یہ کہ دو چیزیں دو میں سے ایک کو استعمال کرنا کس کو کرے بعض کہتے ہیں کہ مٹی اور پتھر اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں پانی اور بظاہر خیال ہی معلوم ہوتا ہے کہ پانی زیادہ صحیح ہے اس لیے کہ وہ صفائی پورے طور پر کر لیتا ہے جن لوگوں کی نظر اس پر ہے کہ پتھر اور مٹی کے ڈھیرا وہ اس پر کناچ کرے اگر ایک ہی چیز استعمال کرنی وہ اس لیے کہ تاکہ اطمینان جو ہے کہ اب قطرہ کوئی نہیں آ رہا یہ صورت مٹی اور پتھر کے ڈھیلے یا پیپر جیسے یہاں ہوتا ہے اس کے استعمال سے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ بھائی اب قطرہ آنا بند ہو گیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ وہ اس میں ان کے نزدیک استنجا کی زیادہ اچھی صورت یہی ہے لیکن بہار دونوں کو جمع کرنا اچھا ہوگا وحدسنا ابو بکر ابن ابی صحیح وقال حتثنا وکیب وغندر انصوبہ دوسری صنعت وحدسنا محمد ابن المسن و لب ال کال حتثنا محمد ابن الجا خال حدنا چوبان عطا ابن عبی مالک یقو اللہ صلیفیبن ما اب مالک سے یہ سنا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلیم جب سلزا کے لیے کسی جگہ تصویر لے جاتے جو جگہ بنی ہوئی ہوتی جیسے واش روم وغیرہ تو کہتے ہیں کہ میں یا میرے جیسا کوئی لڑکا کیونکہ چھوٹی عمر کے تھے بہت کم عمر تو اس لیے کہتے ہیں کہ میں یا میرے کو میرا جیسا کوئی چھوٹا لڑکا پانی کا برتن لے کے جاتا تھا اور غنازا غنازا اصل میں کس کو کہتے ہیں یا تو وہ لکڑی کہ جس کے نیچے پھلی لگی ہوئی دیکھا ہوگا آپ نے وہ لوہے کی ایک لگی ہوئی ہوتی ہے جیسے آسا لاٹھی پکڑنے لگی ہوتی اس میں لوہے کی پھول لگا دیتے ہیں اس کو بھی غنزا کہتے ہیں اس کو کہیں گاڑ دیجیے تو گڑ جائے گی لوہے کی وجہ سے نوک ہوتی اور غنزہ جو ہے چھوٹا نیزے کو بھی کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ اس لیے ہوتا تھا کہ آپ جو ہے کیونکہ اس پنجا وغیرہ کر کے اور کر کے نماز پڑھا کرتے تھے دو رکعت تو اس لیے آپ اس کو اپنے سامنے گاڑ لیتے تھے تاکہ وہ سترا بن جائے اور نماز پڑھنے کی صورت میں اگر اس کو سامنے سے گزرنے والا گزر رہا ہو تو وہ گزر سکے کیونکہ نمازی کے سامنے سے گزرنا جو ہے وہ بڑے گناہ کی بات ہے اس لیے آپ اس کا اہتمام فرماتے تھے تو یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کر جانا اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی محتسین اور علماء یہ مسئلہ بھی نکالتے ہیں اپنی ذاتی ضرورتوں میں کسی سے مدد حاصل کرنا درست ہے جیسے یہ ہوا کہ کوئی پانی لے کے جا رہا ہے اور پانی پہنچا رہا ہے ایسا کرنا کسی سے مدد حاصل کرنا کبھی ذرا پانی لے کر آ جانا یا اسی طرح سے کوئی آدمی کسی بزرگ کی خدمت کرے تو اس سے معلوم ہوا کہ سہادت کی بات ہے جبھی تو یہ نبی کریم صحم کے لیے پانی لے کر جاتے تھے تو یہ پورت جائز معلوم ہوئی <تصفح> کالقان یعنی انس ان انس رسول اللہ لہٰ جاتی بلما فد تو انصبن مالک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچی جگہ اپنی ضرورت کے لیے تصویر لے جاتے اونچی جگہ کا مطلب کیا ہوا جیسے ٹیلا ہے اونچی ج... یہ ہے اونچی جگہ وہاں اس لیے جاتے تھے کہ آپ اس طرح سے پردے میں ہو جاتے تھے لوگوں کو نظر نہیں پڑے تو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ اونچی جگہ تصویر لے جاتے میں پانی لے کر آپ کے پاس پہنچتا آپ اس سے استنجا کیا کرتے تھے حدسنا یابن و یاحت تمیم و ثاقبن ابراہیم و ابو قرع جمیان ان ابی معاویہ تصی صنط و حدسنا ابو بکر ابن ابی صعیب قالحدنا ابو معاویہ و بقی و لفظ الحیہ کال اخبر ن معاوی عن معاویہ نیلعمس ابراہیم انحمام قالبال سمت جري وبا و مساء علاقعی فقیل اطف هذا فقال نعم رعیط رسول اللہ صلاحصلمبال ثمت اباء و مثلافطفی کال قال العامد کال ابراہیم کانا یو جب ہم حاد الحدیث اسلام جریر کانہ بادن علم ارا ہم سے روایت ہے کہ حضرت ادری ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ انہوں نے وضو کی انہوں نے استنجا کیا چھوٹا استنجا پھر اس کے بعد وضو کی اور اپنے خفین پہ مسا کر لیا جو خفین کہتے ہیں چمڑے کے موزوں کو تو یہ اصل تو چمڑے ہی کے موزے ہوتے تھے جس کو خفتین کہتے تھے لیکن فکہ کہتے ہیں کہ اگر چمڑے کے نہ ہوں چمڑے جیسی کسی چیز کے ہوں یعنی اپنی سختی کے لحاظ سے اپنی موٹائی کے تھکنس کے لحاظ سے چمڑے کے جیسے ہوں تو اسی لیے جو فقہ جو احتیاط کرنے والے ہیں اکثر میجارٹی فقحا کے وہ یہ بات کہتی ہے کہ پھر بہت موٹے موزے ہونے چاہیے جو ساکس پہنتے ہیں باریک نہیں کیونکہ باریک جو ہیں وہ چمڑے کے خفین کے جیسے نہیں بنتے موٹے ہوں تاکہ کم سے کم اس جیسے ہو جائیں تو ان پر مسا کرنا تو انہوں نے مسا کیا جریر ابن عبداللہ نے تو ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے چھوٹا استنجا کیا پھر وضو فرمایا پھر آپ نے اپنے خفین پہ مسا کیا عامش کہتے ہیں کہ ابراہیم کہا کرتے تھے کہ اس میں رابی ہیں ابراہیم وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ان کو یہ حدیث بہت اچھی لگتی ہے یعنی کیا مطلب یعنی صاف ہے یہ حدیث مضمون اس کا بالکل کیوں اس واسطے کے جریر ابن عبداللہ اللہ کا مسلمان ہونا سورہ المائدہ کے نازل ہونے کے بعد ہے کیا مطلب وہ اس کا مطلب یہ سورہ المائدہ کے اندر آیت اس تو اس وضو کی اضافی تم عرصرات وجوہ کم والدہ کو منٹ کو کہ جب تم نماز کے لیے تیار ہو اور کھڑے ہو تو وضو کرو کیا ہاتھ دھو کو تک اور منہ دھو اور سر کا مسا کرو اور پیروں کو دھو اس میں پیروں کے دھونے کا حکم ہے اور جدید اپنے عبد جو ہیں اس صورت کے نازر ہونے کے بعد جو ہیں مسلمان ہوئے اور وہ کر رہے ہیں مسا اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسا کا حکم پہلا نہیں ہے کہ اس آیت میں آ کر اس کو منسوخ کر دیا ہو کہ اب دھونا ہی ہے صرف پیروں کا مسا نہیں ہو سکتا جب دھونے والی آیت کے بعد مسلمان ہوئے اور وہ مسا کر رہے ہیں اس کے معنی یہ ہوا کہ یہ مسئلہ ابھی بھی اسلام کے شریعت میں باقی ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ حدیث ان کو بہت اچھی لگتی ہے تو پانی پاک ہے حدیمی صلی اللہ علیہ وسلم فتن فتن فتن فتن اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے ساتھ تھا آپ ایک محلے کی جو گاربیج ڈالنے کی جگہ ہوتی جیسے اپنے ملکوں کے اندر اس کو کوڑیاں بولتے تھے کوڑی مطلب کیا ہوا کہ وہاں سب گندگی لجا کر کے محلے کی وہاں اکٹھی ڈال دیا کرتے تھے پڑی ہوئی جگہ ہوتی تھی بیکار وہاں اپنا گندگی ڈالتے تو یہ اس کو کہتے ہیں صبح پا تو ایک قوم کی اس کوڑے پر یا گاربیج ڈالنے کی جگہ پر آپ سیخ لے گئے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا جبکہ یہ بات موجود ہے کہ سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر ہونا چاہیے اور اس کی ہدایت آپ نے فرمائی ہے لیکن یہاں یہ ہوا کہ آپ نے کھڑے ہو کر کیا تو یہ کہتے ہیں میں نے کھنکارا کیوں کھنکارا یہ آپ ایسا کیوں کر رہے کھڑے ہو کر پیشاب ہو رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاس آ جاؤ تو میں آپ کے پاس ہوا یہاں تک کہ میں آپ کے پس کی طرف رخ میں اپنی پیٹ کر کے اور میں کھڑا ہو گیا آپ کے پاس مقصد یہ تھا کہ ان کو آپ کو بلانے کا تاکہ میری طرف پس کر کے کڑے ہو جائیں تو اس طرح سے پردہ ہو جائے گا مزید یہ پردہ کرنے کے لیے آپ نے کیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے وزو فرمایا اور اپنے خفین پر مسا کیا تو یہاں مسا کے لیے حدیث ہیں لیکن اس میں مسئلہ آیا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا اس کے بارے میں علماء جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہ دو ہیں اس میں امکان ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کیا گویا جواز بتلانے کے بارے سنت وہی ہے لیکن اس کے مانا یوگا کہ اس کو حرام نہیں کہیں گے زیادہ سے زیادہ سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے مکڑو ہوگا ایک جواب دوسرا امکان یہ ہے کہ وہ جگہ جو تھی وہ وہاں بیٹھنے کی جگہ نہ ہوگی ٹھیک سے کیونکہ بیٹھیں گے تو کپڑوں کے اس میں گندا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوگا اس لیے کہ وہ گندگی ڈالنے کی جگہ تھی اس کوڑی جس کو بولتے ہیں اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہوگا تیسرا امکان یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی عزر ہو جس کی وجہ سے آپ نہ بیٹھ رہے ہوں تو یہ ایک چونکہ آپ نے ایک دفعہ ایسا کیا تو اصل سنت تو وہ ہی رہے گی لیکن یہ کہ اگر کوئی مجبوری ہو کوئی ضرورت ہو کوئی تو اس صورت میں اس کی اجازت ہوگی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی کیونکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو جو منع کیا گیا ہے اس میں نقصانات زیادہ ہیں بنسبت بیٹھ کر کرنے کے وجہ اس کی یہ کھڑے ہو کر کرنے میں بے پردگی بھی ہے کھڑے ہو کر کرنے میں ایک کیا اس کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا بھی بچا نہیں جائے گا اور تیسرا یہ کہ اس سے پورے طور پر اس میں صفائی بھی نہیں ہوتی کیونکہ بدن سے پیشاب پورے طور پر نہیں نکلتا جب تک کہ بیٹھ کے آدمی نہیں کرے کھڑے کھڑے کرنے میں کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا بدن میں اور وہ تکلیف کا سبب بنتا ہے آگے چل کر کے مختلف اس کے سبب ہیں لیکن بہرحال ان اسباب کی وجہ سے نہ کرے نیت ہونی چاہیے سنت کے پر عمل کرنے کی تاکہ اس کو ثباب ملے انتیا بنیا وقب الخب نے آج اب سے روایت ہے کہ میں حضرت ابو بکر کے ساتھ سب سے پہلے مدینے میں داخل ہوئے اور کسی غزوے سے واپس آئے تھے تو غزوے سے واپس ہوئے تو سب سے پہلے یہ دونوں مدینے میں آئے تو عضت عائش رضی اللہ عنہ جو ان کی بیٹی تھیں کنکی کی حضرت آ... ابو بکر صدیق تھی وہ لیٹی ہوئی تھی ان کو بخار چڑھا ہوا تھا تو حضرت ابو بکر ان کے پاس آئے اور کہا کیسی ہو بیٹی اور پھر ان کے رخسار کو پیار کیا تو معلوم ہے کہ جہاں فٹنے کا اندیشہ نہ ہو جیسے باپ اور بیٹا ماں بیٹی تو اس طرح سے رخسار پہ کلے پہ پیار کرنا بھی درست ہے لیکن اگر کوئی اثر رشتہ نہ ہو تو پھر اس صورت میں درست نہیں ہے انہم لمن ریحان اللہ ات عائشة رضی اللہ عنہ اتیا بے سب ایک بچہ لایا گیا آپ نے اس کو پیار کیا اس کو چوما اور پھر فرمایا یہ جو بچے ہیں یہ بخل کا ذریعہ کنجوسی کا اور بزدلی کا بھی ذریعہ ہے کیا مطلب ان کی محبت کی وجہ سے آدمی بخل کرتے ہیں بچوں کے اور ان کی وجہ سے آدمی میں جو ہے بزدلی پیدا ہوتی ہو جاتی محبت کی وجہ سے بچوں کی محبت میں ارے بھائی اکیلا کھڑا ہو تو آدمی کچھ بھی کر لے کہیں بھی چھلانگ لگا دے لیکن بچوں کی محبت میں آدمی میں کنجوسی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور بزدلی بھی آ جاتی ہے یہ جو ہے آپ نے فرمایا اسی کو قرآن شریف میں بھی کہا گیا ان نمین ازوا جی کم باؤلادی کو ادب و ایمانواروں کچھ تمہاری او بیویاں اور تمہاری اولاد جو ہیں کچھ من وہ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط اس ان کے معاملے میں احتیاط برتو کیا مطلب وہ اس کا حاصل وہی ہے کہ بھئی ان کی محبت میں آدمی جو کام حق ہے وہ کرنے سے رک جاتا تو جب حق کے کام سے جس چیز نے روکا وہ تو دشمنی ہو گیا اس لیے اس میں احتیاط برتنے کے معنی کیا ہے ان کی محبت ضرور کرو مگر ہستے آگے مت بڑھ جاؤ جس کی وجہ سے جو کام کرنے کے ہیں وہ بھی نہ تم کر سکو یہ ہے مطلب اس کا فاضر ہو سال فقال ان حسنا حسن سبق الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبم محما اللہ وقال اندلۃ المجنۃ تو اعلیٰ سے روایت ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں لب کے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آپ نے ان کو دونوں کو اپنے سے چپکا لیا اور فرمایا کہ اولاد جو ہے وہ تو بخل کا ذریعہ اور جو ہے بزدلی یعنی کم ہمتی کا ذریعہ بن جاتے ہیں قوان عطا الخراسانی ان رسول اللہ یذحب الغل تحب و تضحب السہنا اطا خراسانی سے روایت ہے بڑے مشہور تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلیم نے فرمایا مسافہ کرو اس سے کیا ہوگا دلوں کا کھوٹ چلا جائے گا یعنی محبت پیدا ہوگی و تہا دو وہ اور ہدیہ دو محبت کرو اس سے کیا ہوگا کہ آپس میں دشمنی اور بغض جو ہے وہ دور ہوگا یعنی محبت اسے ہدیہ دینے سے اور ہدیہ بھی وہ کیا محبت کرو اس لیے لائیں کہ یہ آپس میں محبت کے لیے ہو کسی اور لالچ کے لیے نہیں کہ صاحب ان کے ہاں ہتیاں بھیج دو تو ہم کو جاب مل جائے گی یہ کیا بات ہے اس سے کوئی تھوڑی بات پیدا ہوگی محبت کرو محبت کی خاطر یہ ہتھی ہونی چاہیے ایک دوسرے کو ہتھیار دینا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپس میں دلوں میں محبت پیدا ہوگی اور بغض اور دشمنی دور ہو جائے گی چاہے بھی یہ آپ دشمن کو بھی جس سے لڑائی ہو جس سے آپ کی کبھی لڑائی ہوئی ہو آپ اس کے ہاں بالکل خلوص کے ساتھ ایک ہتھیار بھیج دیے بھی کچھ بھی پچاس فیصد تو گٹی جائے گی دشکنی اس کی تو یہ آپ نے فرمایا لیکن ہماری, ہمارے جو ہتھی ہیں وہ رسمی ہو کے رہ گئے سمجھے شادی ہیں بیاہ ہیں اس وقت جناب والا خوب بنا سوار کے لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے باقی پوچھتا ہی نہیں کہ وہ اسی کو تو اسی واضح اسی واضح ان کا اثر کوئی نہیں دلوں کے اوپر ان ہتھیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ تو ایک اپنا ایک روایت بن گئی اس میں نہ دینے والے کے دل, دل میں کوئی اس طرح کا جذبہ ہے کہ بے محبت پیدا ہو نہیں نہ دینے والے کے دل میں اس طرح کا جذبہ تو یہ ہو رہا ہے وان البرا ابن عازب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اربان قبل الحاجر قدر و مسلمان برا ایک نے ابن اب سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چار رکعت دوپہر سے پہلے پڑھ لی تو وہ چار رکعت دو کون سی ہیں جس کو صلاحے زوہا کہتے ہیں جی دوپہر سے پہلے نا بھائی بات نہیں حاجرہ کہتے ہیں وہ جو نسپنا جو بالکل کیا کہتے ہیں مڈ ڈے جو ہے اس سے پہلے اس کو الحاجرہ کہتے ہیں اور اس سے پہلے جس نے چار اکت پڑی جس کو چاسٹ کی نماز سلاط الظہابی کہتے ہیں فرمایا کہ ایسا ہے جیسے اس نے لہلت القدر میں نا چار رکتیں پڑھی ہیں اور دو مسلمان جب مسافر کریں تو ان کے درمیان کوئی گناہ ایسا نہیں رہتا جو جھڑ نہ جائے تو معلوم ہوا کہ محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے مسافر کرنا دونوں کے گناہوں کے جھڑنے کے ذریعہ مصافحہ ہے جہاں تک <تصفح> اس کا تعلق ہے دونوں ہاتھ جو ہیں یہ سراہد اس اس تو نہیں ہے کہ دو ہاتھ یا ایک ہاتھ لیکن مسلمانوں کا جو شروع سے ایک دستور چلا آ رہا ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دونوں ہاتھ ہی مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ دونوں جو دونوں ہاتھوں سے ملیں اور ایک ہاتھ سے ملنا جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاں اپنا ان کا رواج نہیں معلوم ہوتا وہ دوسروں ہی کا ہے باب القیام الفصل الاول عن ابی سعید ان ابی سعیدری قال لما نزلت بنو قربا فجاء من ابو سعید خدری سے یہاں مسئلہ آ رہا ہے کہ کسی کے واسطے کھڑا ہونا کوئی آئے تو اس کے لیے کھڑا ہو جانا اس کو رسیو کرنے کے لیے تو ابو سعید قدری سے روایت ہے کہ جب بنو قریضہ بن ماس کو حکم بنانے پر تیار ہو گئے قصہ کیا تھا آپ نے جب بنو قریضہ کی سازشوں کی وجہ سے اور اس بات کی وجہ سے بھی انہوں نے بڑے ہتھیار جمع کر کے رکھے ہوئے تھے مسلمانوں کو یہ کہ نقصان پہنچانے کے لیے تو ان کا جب آپ نے گراو کیا تو یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ صاحب ہم مسالت کے لیے تیار ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم جس کو حکم بنانا چاہو بنا لو جس کو تم حکم بناؤ ٹھیک ہے بنا لو اس کا جو فیصلہ ہوگا تو پھر اس کو وہ نافذ ہوگا چنانچہ انہوں نے کہا کہ صاحب نماز کو ہم حکم بناتے ہیں ان کو خیال یہ تھا کہ صادب نماز جو ہیں یہ چونکہ اوس کے سردار ہیں اور قبیلہ اوس سے جو ہے بنو قریضہ کے بڑے تعلقات تھے پرانے چلے آتے تھے انہی کے یہ حلیف کہلاتے تھے لہذا وہ اس کی رعایت کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ساتھ کو بلوایا بھیجا کسی کو بلانے کے لیے تو وہ آئے گدھے پر بیٹھنا وہاں تو ایک عام سی بات تھی تو سواری کے لیے تو وہ اپنے گدھے پر بیٹھ کر کے وہ آئے تو جب مسجد کے قریب پہنچے کہتے ہیں کہ جب وہ کان قریب من اور وہ کچھ زیادہ دور نہیں تھے قریب ہی تھے تو اس واسطے وہ آئے اور جب مسجد کے قریب پہنچے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ معلومہ تعظیم میں کہ تمہارے قبیر ہے کہ سردار آ رہے ہیں انصار کے تو ان کا استقبال کرو ان کی تعظیم کرو یہ آپ نے ہدایت فرمائی یہ وہی موقع ہے وان اے نے عمران صلاحم کارقی رجول اور رضول امی مجلس ولا کپس نبی اور ابن عمر رضی اللہ عما سے بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی آدمی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ خود اس کی جگہ جا کے بیٹھ جائے آپ نے فرمایا لیکن یہ تو ہے اس کے واسطے ہدایت مگر ایسی نوبتی کیوں آنے دی جائے اس لیے دوسروں کو بھی آپ نے فرمایا ذرا تم کس سادگی پیدا کرو اور دوسرے آنے والے کے لیے بھی گنجائش پیدا کرو تو جب گنجائش پیدا کرو گے تو پھر اس کو بھی دو طرف سے ہونا چاہیے نا بھائی تم بھی خیال کرو اور اس کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے آنے والے کو, کو دوسرے نے ابا کے بیٹھ گئے یعنی تو دونوں طرف سے آپ نے ادب سکھلا دیا وہاں ہو رہے رسول اللہ इसी واسطے اکثر واقعی تعجب ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جمعہ کے دن مسجدوں کے اندر لوگ پھیل پھیل کے بیٹھتے ہیں بیچ میں جگہ بھی ہے تو اتنا اور پیچھے لوگ کھڑے ہوئے یہ نہیں کہ بھائی پیچھے وہ جو کھڑے ہوئے ہیں بےچارے آخر ان کو بھی تو مسجد میں ہی آنا ہے مل کر بیٹھ جاؤ لیکن خود نہیں مل کر بیٹھ سکتے چاہے وہ کڑے کھڑے رہے ہیں دوستوں بعد میں آ اس لیے بعض دفعہ خطبے خد... خد... سے پہلے یہ تقریر کے دوران کہنا پڑتا ہے مگر ایسا بات ہی نہیں تھا جیسے بڑی مصیبت آئی ہے کہ وہاں سے اپنی جگہ سے آگے بڑھنے کے واسطے یہ غلط ہے طریقہ بلکہ یہ کہ مل کر بیٹھا جائے تاکہ جبکہ معلوم ہے کہ جگہ کم ہے اور لوگ آئیں گے تو اس صورت میں دوسروں کے لیے بھی کا خیال ہونا چاہیے وہاں نبی عبیر ان رسول اللہ وسلم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کال امن مجلسی تو آپ کو آپ نے فرمایا کہ جو سخت کسی اپنی جگہ سے اٹھ کر گیا اور پھر لوٹ کر آیا تو پھر اس جگہ بیٹھنے کا حق بھی اسی کا سب سے زیادہ ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کے گیا طاقت کے طور پر کسی ضرورت سے گیا ہے واش روم چلا گیا تھوکنے چلا گیا واپس آئے کوئی بھی ضرورت ہو تو یہ نہیں کہ دوسرا آدمی وہاں چل... آ... اس میں ادھر جائے بلکہ اسی آدمی کی گنجائش ہاں وہ اگر کہہ دے تو بھائی ٹھیک ہے کوئی صاحب بھی بیٹھ سکتے ہیں کوئی حرض نہیں تو پھر مذاکرہ نہیں ہے الفصل الثانی کیا تک پڑھے جی روکیں گے پڑھیں <سلام> ان, ان قار لم کارم یقن اس لیے کس کے اندر سے حساب ذرا لیٹ آئے تو چاہ کہ ان کا حق پورا ہو جائے ان ان کارم یقین احب ال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانو اذا لم وکان لما من انس لم المین خراہیتی روایت ہے انہوں نے کہا کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحابہ میں کوئی محبوب نہیں تھا ظاہر ہے آپ سے بڑھ كر کس کی محبت صحابہ میں ہو سکتی تھی لیکن جب وہ آپ کو دیکھا کرتے تھے صحابہ تو آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے یا دوسری میں صرف وہاں بول رہا تھا میں نے کہا آئے گی ضرورت ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی ناپسندیدگی کو اس بات کے لیے آپ کی ناپسندیدگی جو تھی اس کو لوگ جانتے تھے کہ آپ کھڑے ہونے کو پسند نہیں کرتے تو بات کیا ہوئی آپ نے وہاں حضرت ساتھ تشریف لائے حاضر ہوئے تو انصار کا کھڑے ہو جاؤ اور آپ یہ حدیث بتا رہی کہ آپ ناپسند کرتے تھے اپنے لیے تھا ناپسند تو اسی واسطے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ لوگ میرے لیے کڑے ہوں بہت بری بات ہے یہ اس کے لئے ناپسندیدہ بات ہے لوگ اسے لوگوں سے توقع کرے میں آؤں صاحب لوگ کھڑے ہو جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اپنے لئے ناپسند کرتے تھے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں اور یہ طریقہ جو ہے وہ آجمیہ کا کہلاتا تھا عظم کے طریقے کے مطابق ایسا نہیں ہے لیکن آپ دوسروں کو البتہ دوسرا کوئی آئے تو موقع کے مناسب اس کی استقبال کرنا اس کی آپ نے ہدایت بھی فرمائی ہے ہندوستان میں جیسا جیسے آپ دیکھیں ہم لوگوں کے یہاں رواج ہے کھڑا ہونا بھی ہے جھک کے سلام کرنا بھی ہے بلکہ جھکتے جھکتے شاید میرے سے تو اچھی ایکسرسائز ہو جاتی اس لیے کہ وہ اتنا یوں کرتے ہوئے جھکتے ہوئے جاتے ہیں تو تو یہ سارے رواج ہیں تو ہمارے بزرگوں نے اسی لیے کوشش کی کہ ان سب چیزوں کو جو دوسروں سے ہم میں آئی ہیں یہ ہٹ جائیں اور خالص اسلامی جو طریقہ وہ آئے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں تو بہت زیادہ اس معاملات میں بہت سختی تھی وہ صاحب گئے اور انہوں نے جھک کے سلام کر لیا تو حضرت تھانوی نے اب بگڑ گئے کیوں جھکے اب بڑی مشکل وہ پریشان ہو گئے جواب دے دوسری غلطی کے جواب نہیں دے رہے اب وہ اور جلدی سے بوکھلا گئے آخر بوکھلا حضرت میں احترام میں جگ گئے پر میں آج تم اتنا کو رکو کے لوگ پرسوں کو سجدہ کر لینا سلام کرنا اسلام نے بتایا وہ کافی نہیں تھا تمہارے لیے بس اس طرح اصلاح ہوتی ہمارے جو استاد حضرت شیخ الاسلام اور ماں حسین صاحب مدنی رحمت اللہ عرا ان کے یہاں تو یہی تھا کہ صاحب نہ کوئی ان کو جوتے اٹھا کے لے جا, لے جا سکتا تھا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہوتا کہ ہم کیونکہ ہمارے جو کلاس تھی جس سال ہمارے حدیث کا درد تھا اس میں تقریبا سوا تین سو طلبا تھے ایک کلاس میں تو جناب والا یہ تھا کہ جب وہ آتے تھے تو السلام علیکم کرتے ان کا ان کی صورت پر اتنا وہ تھا یعنی عجیب کہ وہ مذاقیں کرتے تھے سب کچھ تھا مگر قدرتی ایسا وہ روڈ تھا نظر نہیں جمتی تھی اور جب وہ بولیں تو کسی کی سیٹی نہیں آواز نہیں نکلتی تھی تو وہ سلام بھی کرتے تھے ہم بھی لوگ سلام رام تب ایسا کر تو ایک روز کہا،, کہا میں آ کر سلام کرتا ہوں مجھے جواب نہیں سن، سنائی دیتا اگر آپ حضرات جواب نہیں دیتے تو یہ اچھی بات نہیں ہے مسئلہ آپ سب کو معلوم ہے سب لوگوں نے وعلیکم السلام ضرورت سے کہنا شروع کر دیا اور کوئی کڑا نہیں ہو سکتا تھا ان کی وجہ سے اگر کسی کو کھڑا دیکھ لیا مجلس میں اور ان کو محسوس ہوا کہ میرے لیے کھڑا ہو گیا میں دروازے کے باہر کر رہے تھے جب تک آپ بیٹھ نہیں جائیں گے میں اندر نہیں آؤں گا اس طرح سے ان لوگوں نے لوگوں کی اصلاح کی کس کو برا لگتا ہے کہ بھائی ہمارا احترام ہو رہا ہے تو لیکن خالص جو مزاج ہے وہ بنانا اپنا بھی اور دوسروں کا بہت بڑی بات ہے اچھا جی چلیے یہی رائے ہے حضرت عمر کی اور یہی راہ ہے ان کے صاحبزاد عبداللہ کی اور یہی راہ ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی لیکن تابعین کی ایک جماعت جن میں شادی حکم حماد جو ہیں یہ ہیں حضرات ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں جو ہے وہ افضل ہے یہ ان حضرات کی رائے ہے امام احمد کی بھی دو روایتوں میں سے دو روایتیں ان کی ہیں ایک میں تو یہ ہے کہ دھونا افضل ہے دوسری میں یہ ہے کہ مسا افضل ہے زیادہ صحیح ان کے ہاں یہی ہے کہ مسا افضل ہے تو یہ ہے اقوال جہاں تک موضوں کا مسئلہ ہے وہ میں نے بتلایا تھا پچھلے ہفتے کہ چمڑے کے موزے جو ہیں وہ تو اصل ہیں کیونکہ آپ ایسے ہی موزے استعمال فرماتے تھے لیکن اگر چمڑے کے موزے نہ ہوں تو کسی ایسی چیز کے ہوں جو چمڑے کے جیسی ہو اپنی تھکنیس کے لحاظ سے اتنے ہونے چاہئیں اس لیے باریک موزوں پر مسا احتیاط کے خلاف ہیں بہت موٹے اگر موزے ہوں ساکس ان پر مساح کرنے کی گنجائش نکل آئے گی اور یہ بھی ہے کہ جب سنت سے ایک چیز ثابت ہے تو پھر یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہوگا یہ نہیں کہ خالی مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے نہیں ہے دونوں کے لیے اس کی اجازت ہوگی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ سفر میں ہیں تو تین دن اور تین راتیں اور اگر سفر میں نہیں ہیں قیام میں ہیں تو ایک دن اور ایک رات شاید حدیث آتی ہو جس, جس میں یہ مسئلہ بھی آ رہا ہو تی, تی, تیسرا مسئلہ اس میں یہ آیا کہ اگر کوئی سخت وضو کر رہا ہے تو دوسرا آدمی اس پر پانی ڈال سکتا ہے ضرورت اگر ایسی ہے تو خدمت ایک دوسرے سے لی جا سکتی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بات ثابت ہوئی کہ ازمغیر ابن شعبہ پانی ڈال رہے اور آپ وضو کرتے جا رہے تھے جس کی اجازت ہے وحدثنا محمد بن عبدالله بن عمير قال حدثنا به قال حدثنا زكريا عن عامل قال أخبرني عروة بن المغير عن نبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمع كما أنقلت نعم فنزل عن راهلتي فمسيح حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرقت عليه من الأداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطيع أن يخرج زراعي منها حتى أخلجهما من أسفل الجبة فغسل ذرا و ثم دریح تو فی فقال داہما فنی خلطما قاہ رتعنی و مسا علیہ ابن وبہ کی روایت ہے ان کے بیٹے اور جو ہیں روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلاحیت